حلات اللہ رسول اللہ وسلم کی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضت عائشہ کہتی تھیں کہ نماز جو ہے وہ دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھی حضر میں بھی اور سفر میں بھی حضر کہتے ہیں سفر کے مقابلے میں انی قیام میں تو دو دو رکعتیں جی پہلے تو سفر کی نماز تو باقی رہ گئی دو کی دو اور حضر میں جو ہے اضافہ کر دیا گیا یہ حضرت عائشہ ہی کی حدیث ہے مسلم شریف میں آ اور اور کتابوں میں بھی ہے یہ کہ شروع میں جو نماز فرض ہوئی تھی جب تو دو دو رکعتیں تھیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مثلاً ظہور کی اور عصر کی اور عشاء کی چار کر دی گئیں مغرب کی تین کر دی گئیں لیکن سفر میں یہ ہوا کہ سوائے مغرب کے باقی تمام نمازیں دو دو رکت ہی رہی یہ تھا عائشہ کا کہنا ہے اس, اس اسی کو حنفیہ دلیل بناتے ہیں اس حدیث کو کہ حنفیہ کے یہاں جو قصر ہے سفر میں وہ شواف کے یہاں تو یہ ہے کہ اختیاری ہے یعنی چاہے قصر کرو یا نہ کرو دونوں طرف صورتیں درست ہیں چاہے پوری پڑھ لو اور چاہے قصر کر لو یہ تو ایس غوافق ان کے ہاں قصر کرنا رخصت ہے اور پوری پڑھنا عظیمت ہے یعنی اس کے مطلب کیا ہوگا پوری پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی زیادہ رکھتے پڑے گی نا لیکن اگر اس نے قصر کر لیا جائز کوئی حرج نہیں یہ ہے شفافے کا مسئلہ ہاں کہتے ہیں کہ نہیں سفر میں قصر ہی ہے یعنی پوری پڑھی نہیں جائے گی پوری پڑھیں گے تو نماز میں غلطی ہو جائے گی بھول سے پڑھا ہے تو اس کو صدر سیب کرنا ہوگا اور اگر بل, بل ارادہ تو وہ غلطی ہے یہ ہے نفیہ کا کہنا وہ کہتے ہیں کہ قصر ہی ہے بس اس میں رخصت نہیں ہے بلکہ یہی قصر ہی عظیمت ہے اس میں جہاں اور دلیل ہیں وہاں یہ دلیل بھی ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شروع میں نمازیں دو دو ہی کرتی سفر میں تو دو کی دو ہی رہ گئیں حضر میں اضافہ کیا تو معلوم معلوما جب اصل نماز دو ہے اور وہ سفر میں باقی ہے تو ہم کو کیا حق ہے اس میں اضافہ کرنے کا ایسا ہوگا کہ جیسے حضر میں آج کوئی شخص سوچے کہ بھائی میری تو آج بہت نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا میں زور کی نماز بجائے چار کے چھ پڑھ لوں آٹھ پڑھ لوں نہیں کر سکتا اسی طرح سے حنافیہ کہتے ہیں قصر میں سفر میں قصر ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہے شواف اور حنافیہ کا مسئلہ دوسری بات دوسری دلیل حنفیہ کی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ امیر المن جب یہ سفر میں قصر کی تو اس وقت بات تھی کہ جب ہر وقت خطرے رہتے تھے سفر کے اندر دشمنوں کے خطرے اور ہم جہاد میں جاتے تھے تو اس واسطے قسر کیا گیا تھا لیکن اب جو ہے اب تو حالات بڑے اطمینان کے ہیں اب تو ہماری حکومت ہے ہر جگہ تو بڑا اطمینان ہے تو اب کیا ضرورت ہے قسر کرنے کی تو تماً نے فضی اللہ عنہ کہا کہ جو سوال تو تو نے کیا ہے وہی بات میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی عنایت اور نعمت ہے کیا تم اللہ کی نعمت کو رتا کو نہیں لوگ جب اللہ دے رہے ہیں تو اس کو لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سہولت اللہ نے دی ہے تم یہ بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ تمہیں کون نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ میں اس سہولت کے لینے کی تو اس واسطے بھی نفیہ کہتے ہیں کہ سفر میں قصر ہی عظیمت ہے تو اور بھی زیادہ الفاظ جو ہیں وہ اس بات کے قریب ہیں تو میں نے عرض کیفیہ کی کہنا دلیل کے طور پر طائش رضی اللہ ع کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب نمازیں فرض کی تھی تو دو دو رکتیں فرض کی تھی پھر ہضر میں ان کو اور بڑھا کر پورا کر دیا سفر کے اندر تو جو پہلا فریضہ تھا اسی پر نماز باقی رہی یعنی کیا مطلب دو دو رکتیں وحدثنی علی بن خشرم قال اخبرنا ابن عویین عن زوری عن عروہ عن ان الصلاة اول ما فرضت رکتین فاقرت صلاة السفر وطمت صلاة الحدر قال زوري فقلت ریع روح ما بال عائشہ تتم في السفر قال انها تأولت كما تأول عثمان ضرت عائشہ کی روایت وہی ہے کہ نماز پہلے دو دو رگتیں فرض کر دی گئی تھی سفر میں تو باقی رہی دو اور حضر میں جو ہے اس میں اضافہ کر دیا تو امام زہری جو ہیں ابن زہری یہ شاگرد ہیں حضرت عربا سے توربا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا زہری کہتے ہیں کہ میں نے عربا سے کہا کہ عائشہ کی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سفر میں پوری کرتی تھی نماز صحیح امام زہری کوئی بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عائشہ کی روایت تو وہ یہ کہہ رہی کہہ تو یہ رہی ہیں کہ سفر میں نماز دو دو رکھاتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کو اطلاعی ملی کہ وہ سفر میں پوری پڑتی تھی تو ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے حضرت اللہ نے کہا کہ وہ انہوں نے تعویل کی جیسے کہ تعویل حضرت عثمان نے کی تھی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ دونوں اختیار ہیں سفر میں بھی دونوں اختیار ہیں قصر احادر میں تو جو ہے چار ہیں تو چار ہی ہیں وہ اختیار ختم ہو گیا لیکن سفر میں جو ہے وہ اختیار ہے عثمان کی رائے تھی چونکہ عثمان امیر المنین ہے خلیفہ ہیں اس واسطے سے جیسی تعویل انہوں نے عائشہ نے بھی ویسا کیا کسی سفر میں جو سفر حج کا تھا عثمان کے زمانے میں شاید اس وقت کی بات ہے تو انہوں نے بھی ویسی تعویل کر لی کہ بھائی خلیف مسلمین جو تعویل کر رہے میں بھی اس کی اتباع اللہ کے اختیار ہے چاہے پورے پڑھ لیں اور چاہے آدھی پڑھیں حدثنا ابو بکر ابن ابر صحیح باب ابو قرعب و زہیب ابن حر و احصاف ابن ابراہیم قال صاحب افبل وقال آخر حدسنا عبد اللہ ابنس انبن جرض انب ابن, ابن عمار انا ابد اللہ ابنی بابئی يال ابن اميه قال قلت لي ابن الخطاب ليس عليكم ان من ان خفتم ان الذين كفروا فقد امن الناس فقال فقب اللہ حدیث عمر رضی اللہ يا ابن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الفطا سے کہا کہ یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے لئی صرح جنا ان تفصر و مینسلاطین فر تم عیم الدین کا فرو یہ اس سے قسر نکلا تھا کیونکہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ تمہیں اگر ڈر ہو کہ لوگ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے تو نماز قصر کر لو نماز تو پڑھنی چھوڑنا نہیں چاہیے یہ آیت کا ترجمہ ہے تو اب انہوں نے کہا کہ جب آیت میں یہ بات تھی کہ خوف کی حالت میں کی وجہ سے قصر کا حکم ملا ہے تو اب تو لوگ مطمئن ہو گئے ہیں امن ہے تو اس بات سے اب کہیں کو قصر کیا جائے تو تمام نے فرمایا کہ مجھے بھی تعجب تھا اس بات پر جس بات کا تجھے تعجب ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا اس بارے میں آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ نے دیا ہے تو تم اس صدقہ کو قبول کرو یہ آپ نے فرمایا تھا اس بات سے فصر میں نماز آدھی رقط پڑی جائے گی بس رحمان الرحیم حدثنا سنا بن یاحیا و سعید بن منصور و ابربی قال کالا اخبرنا وقار الاخرون حدثنا ابو عوان عن ذكير بن الاخنث عن وجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم في الحضر اربعه وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعه بس رہتے ہم نے قصر نماز کا مسئلہ کے حدیثیں سلوک لیتی ہیں اصل میں نہیں ہو کہ یہ کہ مسافر کی نماز کا مسئلہ ہے اسی لیے یہ باب ہے المسافرین کا اس میں کئی مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کتنی مسافت کے سفر کو سفر سرعی کہیں گے یعنی سفر سرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا سفر کرنے والے کو مسافر کہیں یہ ہے مطلب سفر سرعی تو کتنا سفر کرنے والے کو مسافر کہیں گے اور اس پر قصر نماز آئے گی ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے کہ سفر کیسا ہو مختلف مقصد کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں کیا مقصد ہونا چاہیے سفر کا کہ جس کی وجہ سے نماز میں قصر کی اجازت ملے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قصر جو ہے وہ نمازوں میں ہے اور قصر کا درجہ کیا ہے وہ رخصت ہے یا عظیمت رخصت کا مطلب ہوتا ہے کہ اجازت ہے کرو تو نہ کرو کرو یا نہ کرو اور عظیمت کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ کرنا ہی ہے کیا درجہ ہے قصر کا اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی جب سفر کر رہا ہے تو ایک تو یہ کہ گھومتے پھر رہے بس کوئی مقصد ہی نہیں ہے لیکن آخر کوئی نہ کوئی منزل تو ہوگی کہ بھائی وہاں تک جانا ہے تو جو منزل بنائی گئی ہے وہاں پہنچ جائے تو پھر وہاں کتنے دن کے ٹھہرنے پر اس کا سفر ختم مانیں گے اور یا کتنے دن کے ٹھہرے رہنے کے باوجود ہم اس کو مسافر ہی مانیں گے مثلا کسی کو یہاں سے نیو یارک جانا تھا نیو یارک پہنچ گئے اب شکاگو تو واپس آنا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے تو کتنے دن اس کو نیو یارک ٹھہرنے پر یہ سمجھیں گے کہ یہ ابھی بھی مسافر ہے اور کتنے دن کے ٹھہرنے کی نیت کر لینے پر ہم سمجھیں گے کہ سفر اس کا ختم ہو گیا اب اس کو پوری پڑنی ہے یہ ہیں کئی مسئلے اس سلسلے میں تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ نماز جو ہے وہ قصر پڑھی جائے گی اور وہ قصر جو ہے ان نمازوں ان نمازوں میں ہوگا جو چار جس میں چار رکھتے ہیں جیسے زور ہے عصر ہے عشاء ہے نہ فجر میں قصر ہے اور نہ مغرب میں قصر ہے اور وجہ قصر حکمت وجہ نہیں حکمت یہ ہے کہ اصل میں قصر کہتے ہیں وہ دو حصوں میں بانٹ دینا کم کر کے اس طرح کے دو حصے ہو جائیں تو مغرب کی نماز کے دو حصے دو نہیں ہو سکتے تین رکت کو کیسے دو حصوں میں بانٹیں گے رہ گیا یہ کہ فجر کی نماز اس کو بھی دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتے اس لیے کہ دو حصے میں بٹیں گے تو ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور ایک رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی اس بات سے صرف ان نمازوں میں قصر ہوتا ہے جن میں چار ہیں جیسے میں نے کہا زہر آصر اور ایشا تو جہاں تک یہ کہ قصر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شوات اور مالکیہ اور دوسرے لوگ ان کے یہاں تو قصر جو ہے وہ جائز ہے کہ قصر کر سکتا ہے مسافر لیکن پوری پڑھ لے وہ بھی درست ہے ہاں قصر افضل ہے ان کی ہاں بھی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امام مالک کے ہاں اور اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ پوری پڑھنا وہ قصر کرنا افضل ہے شوافیہ کے ہاں یہ ہے کہ اتمام افضل ہے پوری پڑھنا افضل ہے مسافر کے لیے آدھی پڑھنے سے کیونکہ رکتیں زیادہ ہوں گی تو جب ن... اور نماز جو ہے نیکی ہے تو جتنی رکتیں ہوں گی اتنی نیکی بڑھے گی تو یہ ہے انفیہ کے یہاں انافیع... وہی ثواف کے یہاں شواف کے ہاں ایسا لگتا ہے کہ مختلف ہیں رائے فقار شواف کے ہاں کوئی کہتا ہے کہ اتمام پوری پڑھنا افضل ہے کوئی کہتا ہے کہ جو ہے قصر کرنا افضل ہے اختلاف رائے ہے شافعی فعی ف ہیں حنفی ف جو ہیں ان کے ہاں قصر واجب ہے پوری پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کسی نے بھول سے دو رکعت کی بجائے چار رکعت پڑھ لی اور ایک مسئلہ یہ بھی بتلا دوں کہ مثلا اگر بھول سے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا واپس آ جانا چاہیے اور سجا صاحب کر لینا چاہیے تہار پڑتا اور اگر ایک رکت اس میں پڑ لی تب یاد آیا رکو کر لینے کے بعد یہ سجدے میں جا کر یا تو پھر اس کو چوتھی بھی ملا لینا چاہیے اور پھر سجدہ کر لینا چاہیے سجدہ صاحب اس سے کیا ہوگا کہ دو رکتیں تو اس کی فرض ہو جائیں گی اور دو رکتیں نفل بن جائیں تو یہ ہے اس کا فائدہ لیکن سجدہ صاحب کرنا ہوگا کیونکہ اس, کی, اس نے جو ہے یوں سمجھیں گے ایسا اس کی مثال ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کوئی شخص جو ہے مثلا مان لیجئے کہ چار رکت کی نماز تھی وہ چار رکعت کی نماز وہ سمجھا کے میں نے دو پڑھی ہیں وہ کھڑا ہو گیا پڑھنے کا قاعدے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ دو اور پڑھنے کے بعد کیا کرے گا سجدہ صاحب کرے گا چار رکت اس کے فرض ہو گئی دو رکعت نفل بن گئی ایسے ہی یہاں ہو یہ ہے حنفیہ کا مسئلہ اس سلسلے میں یہ حدیثیں آ رہی ہیں یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں صاف وضاحت کے ساتھ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے نبی کے ذریعے سے نماز فرض کی ہے حضر میں یعنی جب سفر نہ ہو چار رکعت اور سفر میں دو رکعت ہے فرض کی ہیں تو جیسے قیام کی حالت میں چار فرض ہیں سفر کی حالت میں دو فرض ہیں یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تو اس لیے عنافیہ کا مسئلہ اس لحاظ سے مضبوط ہو گیا کہ بھائی ابن عباس کے حدیث کے اندر الفاظ فرض کے ہیں اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فی اور خوف کے اندر ایک رکت ہے یعنی جب نماز خوف پڑی نماز خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں وہ ہے مثلا میدان جنگ میں ہیں لڑائی مسلسل چل رہی ہے اس کی مہلت نہیں ہے کہ لڑائی روک کر کے اور پھر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ اس کا وقت نہیں ہے مہلت نہیں دے رہے ہیں دشمن سے ایسی لڑائی چل رہی ہے اس وقت جو ہے سلاط خوف ہے اور سلاط خوف کس طرح پڑی جائے گی کہ جماعت کے ساتھ تو نماز ہونی ہے اور سب کے سب جو ہے وہ نماز میں مشغول نہیں ہو سکتے ورنہ تو دشمن تو حملہ کر دے گا اس کو تو موقع مل جائے گا اس موقع پر ایسی اگر ایسی صورت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لشکر کے دو حصے کر لیے جائیں ملٹری کے اور ایک حصہ جو ہے وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں اگر مسئلہ یہ ہے کہ کئی امام ہیں کسی کو بھی امام بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اس وقت امریکہ کے اندر تو حالت یہ ہے کہ مفت ہی کم امام زیادہ اس واسطے کہ جس کو جو چاہے اپنا امام بن جائے تو مسئلہ کوئی نہیں رہا تو اگر ایسی صورت ہو کہ بھائی کسی کو کوئی اشکال نہ ہو تو, تو ٹھیک ہے پھر تو اپنی پوری نماز جو بھی پڑھنے کی ہے امام کے پیچھے پڑھ کے چلے جاؤ دوسر دوسری جماعت جو ہے وہ بقیہ لوگوں کی جو ہے وہ کسی اور امام کے پیچھے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں لیکن اگر مسئلہ ایسا ہو کہ تمام لشکر کے لوگ ایک امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کون شخص یہ چاہتا ہوگا کہ نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والے کسی اور کے پیچھے پڑھ لیں کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ نبی کے پیچھے پڑھنی تو اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی ایسا عالم فاضل قاریم بزرگ آدمی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ چلے جاؤ جاؤ جا کسی کے پیچھے پڑھ لینا یہ نہیں ایک تو افضل آدمی نماز پڑھانے والا موجود ہے اور وہی امام امامت کا مستحق ہے تو آخر کیوں محروم کیا جائے دوسری بات یہ کہ میدان جنگ ہے میدان جنگ میں اس ساری دنیا کے کا دستور یہ ہے کہ لڑائی لڑنے والوں کے جو ہے نخرے بڑے جھیلے جاتے ہیں بھائی چاند ہتھیلی پہ رکھے ہوئے بیٹھے وہاں ان کو ہر طریقے دو طریق کریں گے تو لڑائی کیسے لڑائیں گے اس بات سے ان کے نخرے برداشت کرنے ہوتے ہیں تو یہاں اچھا ہی نخرہ ہے ان کا کہ ہم تو اسی ماں کے پیچھے پڑیں گے تو اسلام شریعت نے بھی اس کو اس کی رعایت کی ہے اور کہا کہ اچھا اس کی ایک صورت یوں کر لو کہ ایک دم آدھے لوگ آ جائیں امام نماز شروع کر دے اس کے پیچھے جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ نماز پڑھ لیں آدھی نماز پڑھیں اور یہ آدھی نماز پڑھ کر یہ چلے جائیں مورچے پر اور وہ جو باقی رہ گئے وہ آ جائیں اس امام کے پیچھے تو آدھی نماز وہ پڑھ لیں گے تو امام تو پوری پڑھا رہا ہے جو بھی چاہے سفر کی ہے یا قصر کی ہے وہ کیا نام ہے ہضر کی ہے تو آدھی پڑھے امام کی جب ہو تو یہ جماعت چلی جائے دوسری جماعت آ کے شروع کر دے تو جب اب امام کی تو ہو گئی پوری نماز لیکن اس کے ابھی آدھی باقی ہے یہ آدھی پوری کر لیں پوری نماز پڑھ لیں یہ چلے جائیں تو پھر وہ آ جائیں واپس اور واپس آ کر کے اپنی بقی آدھی نماز پوری کر لیں یہ آدھی آدھی جو ہو رہی اس کو کہتے ہیں سراسر خوف تو اگر سفر ہے تب تو ظاہر ہے قصر کرنا ہے اس کا مطلب بھی ایک امام صاحبی دو رکعت پڑھائیں گے اور پورے لشکر کو دو رکت پڑھنی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک حصہ لشکر کا جو ہے وہ ایک رکعت پڑے گا اور امام کے ساتھ یہ ہے وہ فی الخوفی رقم خوف میں ایک رکعت ہے بظاہر تو اس حدیث کے معنی یہ تھے کہ جب سلاد و خوف پڑی جائے تو بس ایک رکت پڑی جائے تو شوافے کہتے ہیں امام نوبی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ ایک لشکر کا ایک حصہ ایک رکت پڑے گا وہ جائز ہوگی انہوں نے تعویل کی کیا بتاؤں یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ ایک دلیل بنتی ہے کی اور وہ دلیل یہ ہے کہ شبافے کے ہاں وطر ایک رگت ہے اور ان کے ہاں دلیل یہ ہے کہ حضرت آئسہ رضی اللہ عنہ نے ایک جو سلاۃ اللہ اور قیام اللہ کا جہاں ذکر کیا ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ دو رکت پڑھیں پھر دو رگت پڑھیں پھر دو رکت پڑھیں پھر دو رکت پڑھیں, پھر دو رکعت پڑھیں, پھر دو رکعت پڑھیں اور پانچ پھر پھر دو رکت پڑی سم اوتر پھر ویتر کیا یہ اس حدیث کی وجہ سے شواف کہتے ہیں کہ ایک رکت ہے ویتر سما کا مطلب پھر جس طرح سے دو دو رکتیں الگ الگ پڑی جا رہی تھی سم اوتر وہ ایک رکت جو ہے وہ الگ سے الگ سلام کے ساتھ پڑی گئی یعنی تین رکتیں ہوں گی مگر دو سلام کے ساتھ تو ایک رکت جو ہے وہ ہے ویتر یہ ہے شوافے کا کہنا ہے نفیہ کہتے ہیں ایک رکت کی نماز ہوتی نہیں کوئی تو بطری کہاں سے ایک رکت کی ہو جائے گی تین رکتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ یہ ہے کا کہنا یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود شوافے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر خوف کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ خوف کے اندر ایک ہی رکت پڑی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک رکت تو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک میں جو ایک رگت کی نماز نہیں ہوتی تو میں پھر وترمی کہہ بھی کوئی اسی طرح کر لو جس طرح حنفیہ تعویل کر رہے ہیں کہ وہ اوتر کا مطلب یہ ہے سما کا جو تیسری جو ہے وہ دو, دو دو دو دو چل رہی تھی تو پھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سلام دو سلام کے ساتھ ایک اسلام کے ساتھ وہ ایک رگت کو دو رکتوں کے ساتھ ملا کر تین تین بنا دی اور تین کی وتر ہوئی اور تیس اور ایک اور دلیل ہے نفیہ کی ہے کہ حدیث میں مغرب کو وطر النہار کہا گیا کہ یہ دن کا وطر ہے تو تین رکتیں ہیں مغرب میں لہذا جب مغرب میں تین رکتیں ہیں اور اس کو وطر النہار کہا گیا اس سے ہم سمجھیں گے وطر اللیل جو ہے وہ ابھی تین رکتیں بارہ سنبوبک رگنو <تصفح> شیبہ <تصفح> وامر الناقمیقاس ابنحد قاس ابن ملک المزنیحدن بقیر ابن الخنصاہداسلا نبی عر المسافر رقأین و المقیم اربان وبل خوف رقا نبی ابن عباس کی دوسری صنعت سے حدیث ہے مضمون وہی ہے کہ مسافر کے لیے دورتیں فرض کی ہیں اور مقیم کے لیے چار رگت ہوئی ہیں پیغمبر علیہۃ وسلام کے ذریعے سے اور خوف کی حالت میں ایک رکت یعنی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن شریف میں نہیں ہے مسئلہ قصر کا اور اس کا یہ مسافر کی کیونکہ قرآن شریف میں تو لفظ ہے کہ فضر درت فی الوبی فلاح صحیح انجن ان تقصر منصلاتی ان خطوں خوف کی وجہ سے قصر نماز کا حکم ہے تو اب مسافر کو اگر کوئی خوف نہ ہو تو کیا قصر نہیں کرے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانہ یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عمل کیا تو یہ بغیر خوف کے بھی آپ نے جب رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ آپ سے اس کا ثبوت مانیں گے اگرچہ قرآن شریف میں سفر نہیں بلکہ خوف کا ذکر ہے یہ ہے مطلب حدثنا محمد بن مسنہ و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شبہ قال سمیت قطع دا جہتیسان موسیٰ بن سلمہ الہزلی قال سالتو ابن عباس کیف اصلی اذا كنت بمکہ اذا لم اصلی معل امام فقال رکعتین سنتو ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ بن سلمہ اہزلی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا پوچھا میں کیسے نماز پڑھوں جبکہ میں مکے میں ہوں اور جب میں نے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی مطلب یہ کہ امام جو حرم شریف میں ہے وہ تو چار نماز ظاہر ہے پوری پڑھا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے تو ابن عب... ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو رکعتیں جب تم امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہو تو دو رکعتیں پڑھو یہ القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت سے آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ مسافر جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر مسافر جو ہے وہ امام مقیم کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کو پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ لفظ اضعالم وسلی مال امام کا ہے تو امام کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر مسافر بھی پوری پڑھے گا ہاں اگر اپنی پڑھاؤ اکیلا سب اس کو دو رکعتیں پڑھنی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عرمان یہ اس کو فتوا دیا عبد اللہ ابن مسلم ابن قانب قال حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب نبي قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى أن الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه واتا جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتح نحب حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يثنوا على هؤلاء قلطب تو مصب تو سراتی ابنافی صحیح تو رسول اللہ صلح صلح صلح صلح السفر فلم یزید اعلی رقطعین حصہ قابط تو ابابکر قلم رقطعین حصہ قبدہ اللہ و صاحب تو عمر فلم یزید على رقطعین حصیہ قابد اللہ ثم و عثمان فلم یزید علی الله حصہ قابدہ اللہ و خطقال اللہ قان القی رسول اللہ عسوۃ اس میں ایک اور چار مسئلے تو بتلائے جن میں سے ایک مسئلے پر ابھی حدیثیں آ رہی ہیں اور ابھی اور جو مسئلے ہیں اس کو میں انشاءاللہ شاء اللہ ابھی بتلاؤں گا آگے آج تو نہیں پر اگلے ہفتے ہوگی بات انشاءاللہ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور آیا اور وہ یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ سنتیں پڑھے کہ نہ پڑھے یہ ایک مسئلہ آیا تو حف ابن عاصم ابن عمر ام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تو عبداللہ ابن عبداللہ ہے اور دوسرے جو ہیں وہ ان کا نام عبید اللہ ہے اور یہ تیسرے ہیں آسن حفظ ابن آسم تو یہ حفص ابن آصم ابن عمر ابن خطاب اپنے والد یعنی آصم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں میں تھا ساتھ تو فصل نے ابن عمر نے ہم کو زہر کی رکعتیں پڑھائیں اور پھر وہ وہاں سے ہٹ کر چلے ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے یہاں تک کہ وہ اپنے جو ان کی جگہ تھی بستر کہیے چٹائی کہیے بیٹھنے کی جو بھی جگہ تھی خیمہ تھا وہاں پہنچ گئے بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ اب انہوں نے در کو جو توجہ کی جہاں سے نماز پڑھ کے آئے تھے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز... کھڑے ہوئے ہیں تو ابن رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں سب لوگ میں نے کہا کہ یہ سنت پڑھ رہے ہیں تو مصبتص... سب مصبین کا لفظ مطلب یہ یہ ن... نماز پڑھنا تو یہاں فرض تو پڑھ لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہی ہوگی مراد نماز پڑھ رہے ہیں سنت پڑھ رہے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں پوری نماز نہ پڑھتا تو میں نے تو نماز جو قصر کی ہے تو فرض میں تو قصر ہو گیا اور پھر میں سنت بھی پڑھوں تو وہ سنت پڑھنی ہوتی تو پوری نماز کیوں نہ ہوتی ہے؟ یہ ہے ان کی دلیل اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں رہا ہوں آپ نے دو رکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا پھر میں بکر کے ساتھ بھی میں نے سفر کیے ہیں انہوں نے بھی دو رکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہوا پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا انہوں نے بھی دو رکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہوا پھر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہا ہوں اور انہوں نے دو رکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقت خان القمفی رسول اللہ اس وطن کہ تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین اگزامپل ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ قصر ہی پڑھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے تو ہم کیوں کہیں کو پڑھیں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مسافر سفر میں صرف فرض پڑھے سنت نہ پڑھے یہ ہے ایک اس حدیث کا مطلب بعض کو کہا رائے یہی ہے لیکن سواب سے کہتے ہیں کہ نہیں دونوں سوچے جائز پڑھنا بھی درست ہے نہیں پڑھنا بھی درست ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ سنت جو ہے وہ ضروری تو ہے نہیں کہ جس میں قصر کیا جاتا وہ سنت زائد ہی ہے تو اگر کس, وہ پڑھ رہا ہے تو اچھا ہی کر رہا ہے اب رہ گئی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں پڑھی ہوگی جو ابن عمر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سب کے سامنے نہ پڑھی ہو جو جگہ آپ کی تھی اس وہاں پہنچ کر پڑھ لی ہو یا اپنے سواری پر سوار ہو کر کے سنت پڑ لی ہو جو جائز ہے تو ابن عمر نے اس کو سمجھانا ہو یا کبھی آپ نے چھوڑی ہو تاکہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے یہ کئی تعبیریں شوابے نے کی حانا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس میں تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم یہ ہے کہ اگر سفر جاری ہے تب تو سنت نہیں پڑے اور اگر سفر جاری نہیں ہے تو سنت پڑ لینی چاہیے خاص طور پر سنت راسبہ معقدہ جو ہیں جیسے فجر کی اور مغرب کی یہ ہے اور دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت پڑھی ہے وہ حدیث گزر چکی ہے کہ ابھی ابھی جو پچھلے باپ کے اندر کہ سورج نکل آیا تھا تو آپ وہاں سے کہا چلو آپ نے حکم دیا آگے جا کر وزو کر کے پہلے دو رکعت پڑی سنت اور پھر جو ہے آپ نے فجر پڑی ہے فرض تو دیکھیے وہاں سنت پڑھی اس واضح سنت کا پڑھنا ثابت ہے ابن عمر کی حدیث جو ہے وہ اس کا مطلب وہی ہے جو شفافے نے لیا ہے انفیہ کہتے ہیں ہاں بھی یہ مطلب لیتے ہیں لیکن اگر سفر جاری ہو تو پھر چونکہ اس میں زحمت ہے نہ پڑھے اور اگر سفر جاری نہیں ہے تو وہ پڑھ لے تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے تھے رات کو قیام فرمایا تھا اس لیے آپ نے سنت پڑھ لی ہے یہ ہے حنفیہ کا کہنا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ سنت پڑھنا بھی درست اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں اور کوئی پڑ تو اس سے بھی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں کہ تو کوئی بدعت کر رہا ان میں بدعت کوئی صورت نہیں ہے دونوں صورتیں جائز ہیں کیونکہ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ان شاء اللہ اور مسائل جو ہیں وہ عدیض آئیں گے تو بتلاؤں گا حدثنا خلف ابن حسام واب وابی زہرانی و قطعیبۃبن الصعدین والو حدثنا حماد و ابن الزد اور دوسری سند و حدسنی زہیر ابن الحر و یعقوب ابن ابراہیم قالا حدثنا اسماعیل ان ردین اربان و صلی اللہ فتح مسئلے چل ہیں مسافر کی نماز کے اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے متعلق کئی مسائل ہیں تو ایک تو مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کتنی مسافر اور ایک تو یہ کہ مسئلہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ سفر میں جو قصر کرنا ہے تو اس صورت میں بھی کیا سنت نمازیں پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی یہ مسئلہ چل رہا تھا اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہ سفر جو ہے وہ کتنا ہو کہ جس کی وجہ سے قصر کرنا ہو اس کی کوئی مسافت متعین ہے کہ نہیں یہ دو مسئلے چل رہے ہیں تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سفر میں سنت پڑھی جائے نہ پڑھی جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما کی رائے یہ ہے کہ سفر میں سنت نہ پڑھیں اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو پھر جو فرض ہے انہیں کو پورا کیوں نہ پڑھ لے تو یہ عبداللہ ابن عمر کی رائے ہے اور میں نے کہا تھا کہ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر سفر جاری ہے تو اس میں سنت نہ پڑھیں اور اگر سفر جاری نہیں ہے کہیں ٹھہر گئے تو سنت پڑھی جائے گی اور سنت کا پڑھنا ہر صورت میں نہ پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے اور جمہور علماء کی رائے جو ہے وہ میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ جو حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز ایک سفر میں قضا ہوئی تھی کیونکہ آخر رات میں سو گئے تھے اور جن کو آپ نے مقرر فرمایا تھا کہ وہ جاگتے رہے ان, ان کی بھی آگ گئی تو جب آخ کھلی سب کی تو سورج نکل آیا تھا تو آپ نے وہاں سے چلنے کا حکم دیا اور آگے جا کر کے آپ نے وزو کر کے پہلے دوڑ کا سنت پڑی پھر فجر کی نماز پڑھی تو سنت کا پڑھنا یہ بتلاتا ہے کہ سفر میں سنت پڑھی جائے تو جاری ہے تو پڑھنا اچھا ہے نہیں پڑھے تو کوئی حرض نہیں لیکن اگر سفر جاری نہیں ہے تو حانفی علماء کا اور یہ کہنا ہے کہ پھر اس صورت میں سنتیں پڑھی جائیں اور خاص طور پر سنت متحدہ جو ہیں ان کا تو خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے لیکن قصر جو ہے وہ پھر بھی رہے گی کیونکہ قصر کا مسئلہ بالکل الگ ہے تو یہ حدیث جو ابھی میں نے تلاوت کی وہ انسی بن مالک رضی اللہ عنہ کی نے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں چار پڑی تھی اور عصر کی نماز دو رکعتیں پڑی تھی۔ ذوالحلیفہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے زیادہ سے زیادہ چھ سات میل کے فاصلے پر ہے جس کو آج کل ذوال حلیفہ نہیں کہتے بیر علی کہتے تو یہیں سے احرام باندھا جاتا ہے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے مدینے سے جب چل لہیں ہوں تو ان کو اس جگہ سے احرام باندھنا ہے یہ میقات ہے مدینے والوں کی تو آپ نے جب سفر فرمایا تو مدینے میں چار پرکتیں پڑی اور ضوال حلیفہ میں جو ہے پہنچ کر آپ نے اثر کی نماز پڑھی اچھا اس سے جو اہل ظاہر ہیں یعنی جو ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے حضرات کہلاتے ہیں اس انہوں نے تو ایک اور مسئلہ اس سے نکالا اور مسئلہ یہ نکالا کہ مسافت جو ہے سفر کی وہ کوئی متعین نہیں ہے مختصر سفر ہو چاہے لمبا سفر ہو سفر اپنے شہر سے جیسے ہی باہر نکلے بس قسر ہوگا چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چار پڑی تھی اور ذرحلیفہ میں پہنچ کے آپ نے اثر کی نماز دو زورکتیں پڑھی تو ذوال وحفہ چھ سات میل کے فاصلے پر ہے لہٰذا دیکھیے آپ نے قصر کر لی یہ تو ان کا کہنا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ کام معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے ذوال تک کا آپ نے سفر کیا تھا ظُ الحفہ پہنچ کر آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یہ تو سمجھ... یہ تو معلوم ہو رہا ہے لیکن سفر ہی ظول حلیفہ تک تھا یہ تو نہیں معلوم ہو رہا ہو سکتا ہے کہ آپ آگے تشریف لے جا رہے ہوں لیکن ظلم حلفہ پہ پہنچ کے آپ نے دو رکعتیں پڑھی بس یہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اس لیے اہل ظاہر کا استدلال اس حدیث سے اس بات کے لیے کہ سفر چاہے کتنا بھی ہو مختصر ہو چاہے تین میل کا ہو چاہے چار میل کا ہو قصر کیا جائے گا غلط ہے اس کو آآ تمام آآ چاروں فقہ کے اماموں نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا البتہ اس سے جو ایک اور مسئلہ نکل رہا ہے وہ صحیح ہے اور وہی ہے کہ سفر کا محض ارادہ کر لینے سے قصر نہیں ہوتا ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے پورا تیاری ہو گئی ہے اور چلنے والے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا تو کیا چونکہ ہم نے سفر کا ارادہ کر لیا اور ہمارا ٹکٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم جا رہے ہیں بس اب وقت کو دیکھ رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا تو کیا ابھی قسر کریں تو یہ جو ہے حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں جب تک کہ آپ اپنے اس شہر میں ہیں جس میں رہتے ہیں اس شہر میں جب تک رہیں گے تو میں ارادہ سفر سے مسافر نہیں ہو جاتے تو وہاں قسر نہیں ہوگا پوری نماز پڑھی جائے گی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر کی نماز پڑھی پوری پڑی چار رکتیں اور ذوال پہنچ کر دو رکتیں اثر کی پڑھی تو معلوم ہوا کہ شہر میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا ہاں شہر سے باہر نکل جائیں اس لیے فقار کہتے ہیں کہ جو شہر میں اور جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس کے جو آبادی ہے اس سے باہر نکل جائیں گھر جو محلے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں پھر باہر نکل آئیں گے اب آپ مسافر ہو گئے لہذا آپ نماز جو ہے قصر پڑھیں گے یہ فقا کا کہنا اور یہ اس حدیث سے بات سمجھ میں بھی آ رہی یہ مسئلہ اس سے نکلا ہے وہ حدثنا ابو بکر بن ابو ابی شعیب و محمد بن بشار کے لعمان غندرق وقال ابو بکر حدثنا محمد بن جعفر غندران شوبان یاہنی عزیت الحن کال سالتو انا سبن انا ان سب نے مالکن قصر فقال قانقان رسول اللہ صلاح سلم اضا خلاجہ مسیرت سلاثت امیارین اور سلاثت فراسق شعبت اشاق کو صلاح رکھاتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو یزید الحنائی کہتے ہیں یا حضرہ یزیز ہنائی کہ میں نے انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ نماز کے قصر کے بارے میں سوال کیا مطلب یہ تھا کہ بھائی کہاں نماز قصر ہوگی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل کے مسافت کے لیے نکلتے یا تین فرسخ تو شوبہ کو جو اس میں راوی ہیں شعبہ ان کو اس میں شک ہو گیا ہے کہ تین میل کہا تھا یا تین فرسخ تو آپ نے دو رکعتیں پڑھیں یہ حجت یہ حدیث بھی حجت نہیں بن سکتی ان لوگوں کے واسطے جو یہ جن کا خیال یہ اہل ظاہر کا کہ سفر مختصر ہو یا طویل اور قصر نماز ہوگی کیونکہ اس میں جب شوبہ کو شک ہو گیا کہ تین میل کہتے یا تین فرسخ شک کہتے تو شک والی حدیث میں تو کوئی تو ہجت نہیں بنا سکتے اور تین میل اور تین فرسخ کے اندر بہت فرق ایک فرسخ جو ہے وہ سولہ میل کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین فرسخ ہو گئے ہیں کتنا کتنا ہوگا اڑتالیس میل وہی تو کہہ رہا ہوں اڑتالیس میل ہو گئے اڑتالیس ہی تو کہہ رہا ہوں تو اڑتالیس میل ہو گئے اڑتالیس میل کو تو سب ہی کہہ رہے ہیں تو آگے حدیث آئے گی اور یہ ہے کہ سوافی اور حنفیہ کی ہاں یہ ہے کہ سوافی کہتے ہیں کہ تین دن اور یوں کہیے 3 کہ تین, آ... تین دن اور تین رات یہ تو حنفیہ کا کہنا ہے شبافیہ کا کہنا ہے دو دن اور دو رات یا ان کا کہنا ہے کہ تین فرسخ تین فرسخ کی بات کو حنفیہ نے بھی لیا ہے کہ تین دن اور تین رات سے مراد تین فرسخ ہی ہیں شفافے کہتے ہیں کہ تین فرسخ جو ہیں, ہیں تو اڑتالیس میل مگر یہ دو دن اور دو رات کے اندر ہیں. وہ لگاتار سفر کرانا چاہتے ہیں حنفیہ کہتے ہیں لگاتار بھی کوئی سفر کیا کرتا ہے بھائی سفر جس طرح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے نہیں سفر کر سکتا ہے. چلنا جس کو کہتے ہیں پیدل چلنا وہ تین دن تین رات پیدل چلنا ہے اسی طرح سے شفافے بھی پیدل چلنے کو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو دن اور دو رات ہنفیا کہتے ہیں کہ تین دن تین رات تو تین فرسخت جو ہے وہ دونوں کے نزدیک حجت بن جاتی ہے اور تین فرسخ جو ہے وہ اڑتالیس میل ہے تو اس حدیث میں جب شعبہ کو شک ہو گیا کہ آنس ابن مالک کی اس روایت میں تین میل کہے گئے تھے یا تین فرسخے تھے تو اس کو حجت کیسے بنا لیں گے اس بات کے لیے کہ سفر چاہے مختصر ہو چاہے طویل ہو اور اس میں آدمی قصر کر سکتا ہے تو اور حدیثوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا بن حرب و محمد ابن بشار سمت الاح الاسبات فسل رکھاتے فقال عی تو عمر رضی اللہ عن ص الحلۂ فتی رکھاتی فقول له فقال انما کمار كما تو رسول اللہ صلاح جون نفیر کہتے ہیں کہ میں شرحبیل ابن سمت کے ساتھ ایک بستی کی طرف چلا ایک گاؤں کی طرف جو 17 یا میل تھا تو انہوں نے دو رکتیں پڑھی جنہوں نے سرابی ابن سمت نے میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی دو رکتیں یہاں کیوں پڑھی آپ نے ہم تو ابھی تو سترہ میل آئے ہیں یہ اٹھارہ میل تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ انہوں نے ذوال حلیفہ میں دو رکتیں پڑھی تھیں تو میں نے ان بھی ان سے کہا تھا کہ ذوال حلیفہ میں پہنچ کے آپ نے دو رکت کیوں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہ کام کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا اس کو بھی وہ حجت بناتے ہیں اہل ظاہر کہ دیکھیے سترہ اٹھارہ میل کا سفر ہوا اور دو رکعتیں پڑھی اور انہوں نے کہا کہ افضل خلیفہ میں دو رکعتیں پڑھی تھیں لیکن بات وہی ہے کہ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے متعین طور پر کہ وہ سفر ہی اتنا تھا بات تو یہ ہے کہ اتنے میل پہنچنے پر انہوں نے قصر کر لیا سفر آگے بھی ہوگا جیسے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج میں ذوال حلیفہ پہ, پہ پہنچ کر آپ نے جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھیں تو سفر تو آگے کا تھا اسی طرح یہ بھی رہا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سفر کرنا تھا تو ذوال حلیفہ پہنچ کر کے ان کا فرمانا یہ ہے کہ ذوال حلیفہ سے 6 میل ہے مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا اڑتالیس میل کا جب تک سفر نہیں کر لو گے جب تک قصر نہیں ہوگا بلکہ سفر کے دوران قسر ہوگا یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے حدسنا کالا اخبر بن ابی قال کالا خلجنا رسول اللہ صلی وسلم رکاتین رقات ابی مکہ کالا بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی وسلم کے ساتھ مدین سے مکے کی طرف چلے تو آپ نے دو دو رکعتیں پڑھیں یہاں تک کہ آپ واپس مدینے میں تشریف لیا ہے میں نے کہا یہ جو یاہب ابھی صاف کہتے ہیں کہ میں نے انصب نے مالک سے یہ پوچھا کہ آپ نے مکے میں کتنا قیام فرمایا تھا تو انہوں نے تناسب نے مالک نے کہا کہ دس دن اصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں دس دن کا مطلب پورے دس دن مکہ مکرمہ کے اندر نہیں قیام ہوا تھا بلکہ یہ کہ آپ چار تاریخ کو سوال کی غلط کے عرصب عالین تو اپنے سفر حج میں چار تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے پانچ اور چھ سات تین دن آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا آٹھ کو آپ مینا تشریف لے گئے جو سنت ہے تمام حجاج کے لیے کہ مینا میں آٹھ تاریخ کو چلے جائیں تو آٹھ کو آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر نو تاریخ کو جو عرفات میں تو دس اور گیارہ اور بارہ یہ آپ کا گزرا ہے مینا کے اندر اور تیرہ کو آپ جو ہیں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں اور چودہ کو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تو اس طرح سے چار کو پہنچے تھے چودہ کو چلے تو یہ تفصیل جو ہے امام نوعمی نے بتلائی ہے سیرت کی کتابوں سے دیکھ کر کے تو اس طرح سے آپ کا دس دن کویائیوں کا یہ کہ قیام رہا ہے لیکن یہ بات اصل میں سمجھ میں آتی نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مینا تو حدود حرم میں ہیں لہذا مینا میں پہنچنا آپ کا اور مینا میں ٹھہرنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکے میں ٹھہرنے کو شمار کریں گے لیکن عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے بارہ میل کا فاصلہ ہے حدود حرم سے باہر ہے تو عرفات میں آپ کا تشہیر لے جانا جو ہے اس کو بھی مکے کے قیام میں شمار کریں گے تھوڑا سا اس سے شک پیدا ہوتا ہے لیکن بہرحال امامنوا بھی کہہ رہے ہیں اور تو امام نوا بھی بڑے درجے کے عالم ہیں اس لیے وہ بات جو کہہ رہے ہیں تو ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں اس معاملے میں تو یہ دس دن کا آپ قیام تھا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر جو اس کی منزل ہے مسافر کی اس منزل پر پہنچ کر کے ایسا ہی نہیں کہ جیسے ہی پہنچ گیا قصر ختم ہوا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ختم نہیں کیا بات تو یہ بتانی ہے اس حدیث سے کہ آپ کا وہاں قیام مکہ مکرمہ میں اور گرد و پیش میں دس دن کا رہا لیکن آپ قصر ہی کرتے رہے یہ بات اس سے معلوم ہوئی تو معلوم ہوا کہ قصر ختم نہیں ہو جاتا منزل پر پہنچ جانے سے تو اب کب تک قصر کرے گا تو حفی فقحا کا کہنا یہ ہے کہ چودہ دن تک اگر پندرہ دن کے قیام کا ارادہ کر لیا تو جیسے ہی ارادہ ہوا ختم ہوا سفر اب پوری نماز پڑھے گا لیکن اگر پندرہ دن کا ارادہ نہیں ہے ٹھہرنے کا اس سے کم کا ہے تو وہاں ٹھہرے ہوئے بھی رہتے ہوئے بھی قصر کرتے رہیں گے اگرچہ بار بار اس کو اپنا یہ ارادہ کرنا پڑے مثلا کسی نے ارادہ کیا دس دن ٹھہریں گے قصر کر رہا ہے پورا ارادہ تھا کہ دس دن میں چلیں گے لیکن اتفاق سے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ مزید قیام کرنا پڑا پھر دس دن کا ارادہ کر لیا تو ابھی قصر ہی چلتا رہے گا اب پکا ارادہ تھا خیال تھا کہ چلے جائیں گے لیکن ابھی دس دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ کوئی اور مجبوری پیش آ گئی مزید ٹہرنا پڑا سال بھر بھی اگر اس طرح سے وہ آدمی ٹھہرتا چلا گیا قصر ہی رہے گا جب تک کہ وہ پندرہ دن کے قیام کا ارادہ نہیں کر لیتا اللہ جزا اللہ اللہ اللہ. تو یہ ہے بہرحال یہ حدیث جو ہے حجت بن جاتی ہے اس بات کے لیے کہ مسافر منزل پر پہنچ کر ہی قصر کو ختم نہیں کرے گا بلکہ یہ کہ دیکھنا کتنے دن وہاں ٹھہر رہا ہے رسول اللہ وسلم کا دس دن کا قیام مکے میں اور گرد و پیش میں تھا پھر بھی آپ قسر کرتے رہے یہ نصیب نے مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کا حاصل ہے بابو بکر و عمر و عثمان الرقات مسئلہ چل رہا تھا مسافر کی نماز کا اور اس میں قصر کرنے کا تو سلسلے میں یہ مختلف روایتیں متعدد روایتیں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ سالم ابن عبد اللہ اپنے والد یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے عبادت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اور غیر مینا میں مسافر کی نماز پڑھی تھی دو رکعتیں تو پورے سفر میں آپ نے مینا پہنچ کر بھی ہو یا اور مکہ مکرمہ میں جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ آپ نے پورے سفر میں مدینہ سے مکہ تک دو دو رکعتیں پڑھیں یہاں تک کہ واپس تشریف لیا تو مینا میں بھی آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور اسی طرح سے ابو بکر نے اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے دو دو رکعتیں پڑی لیکن حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے شروع زمانے میں تو دو رکعتیں پڑھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے چار رکعتیں پڑھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اس میں اس کو پہلے لے لوں پھر بھی بتلاؤں گا کہ ان ابن عمر قال صلاح رسول اللہ صلاحسلم مینا رکاتین بابو بکر بادہ عمر باد ابی بکر و عثمان صدرم بن ان عثمان صلاح بعد اربان فقان ابن عمر ادا صلی مال امام صلاح اربان و ادا صلی اللہ واہدہ صلاحت کہ ابن عمر ادی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے مینا میں دو رکتے پڑی تھیں آپ کے بعد ابو بکر نے بھی پھر حضرت عمر نے ابو بکر کے بعد اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے شروع زمانے میں دو رکعتیں پڑھی تھی پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکعتیں پڑھی تو ابن عمر جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو چار پڑھتے اور جب اکیلے پڑھتے تو دو رکعت پڑھتے ظاہر امام کی اتباع کرنی ہے یہاں تک کہ اگر مسافر بھی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مقیم تو چار پڑے گا اور مسافر کو دو پڑنی تھی مگر امام کے استدانوں سے چار پڑنی ہے تو ابن عمر یہی کرتے تھے اچھا اور ایک روایت اب ابن عمر کی ہے کہ ابن عمر قال صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببن سلاط المسافر و ابوبکر و عمر و عثمان ثمان سن سنین و قالصنین کال حفظ و کان ابن عمر یوسلی بمینار قاتعین تم میاتی فراش و فقلط املاسل <سؤال> تبادار قارل و فالتو تو اس میں بھی بھی ابن عمر رضی اللہ عنما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں مسافر والی نماز پڑھی اور عز ابو اضبکر نبی اور عمر نے اور عثمان نے اپنی اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان نے آٹھ سال تک یا کہا چھ سال تک تو اس کے بعد انہوں نے چار حکتیں پڑھنی شروع کی تو ہف جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر منا میں دو رکعت پڑھتے تھے پھر اپنے بستر پہ آ جاتے تھے منا میں تو میں نے کہا کہ چچا جان آپ اگر اس کے بعد دو رکعت سنت بھی پڑھ لیتے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں نمازی کو نہ پوری پڑھ لیتا یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ سنتوں کے بارے میں وہ کہا کیا کہہ رہے ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہیں ہیں ابن عمر کا یہ قول ہے اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں سفر میں بھی سنتیں پڑی جائیں گی اور پوری پڑی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتوں اور نوافر کا پڑھنا سفر میں ثابت ہے تو یہ تو ایک مسئلہ ہوا اب بات جو ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ ع یہ چار رکتیں کیوں پڑھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں دو رکعت پڑھنا جو ہے اور چار یعنی قصر اور اتمام دونوں کا اختیار ہے وہ تو اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دو پڑھتے تھے پھر بعد میں چار پڑھنے لگے تو اس واسطے اختیار ہے مسافر کو کہ چاہے تو اتمام کرے اور چاہے قصر کرے یہ ان کا مسئلہ تو یہ ہو گیا جو حضرات ایسا کہتے ہیں ایسے شبافے شبافے کے یہاں رخصت ہے کہ آدمی یہ ہے کہ چار پڑھے کہ چاہے دو پڑھے مالکیہ کی ہاں جو ہے فضیلت ہے کہ قصر کرے لیکن جائز ہے کہ پوری پڑھ لے حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب صرف قصر ہوگا اتمام نہیں ہوگا اب یہ جو ہے سمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اس کا جواب دینا پھر حنفیہ کے ذمہ آ جاتا ہے امام نوابی نے کئی جواب نقل کیے لیکن اور خود ہی ان سب کو کا جواب بھی دیا کیونکہ یہ صاف رہی امام نواوی لیکن جو بات اس میں مضبوط معلوم ہوتی ہے اگرچہ امام نوی اس کا بھی جواب اس کو بھی رد کرنا چاہے لیکن وہ رد صحیح نہیں معلوم ہوتا اور جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان ندی اللہ عنہ نے ایک پراپرٹی خرید لی تھی مکہ مکرمہ میں اور وہاں اپنا اپنی جائیداد بنا کر کے اس کو ایک اپنا وطن کا درجہ دے لیا تھا تو جب وہاں کویے کہ وطن اقامت تو جیسے کہ مدینہ منورہ بھی وطن اقامت تھا اور پھر مکہ مکرمہ تو وطن اصلی تھا لیکن اس حرم کے اندر پھر سے انہوں نے اپنے قیام کا یہ نوعیت کر لی تھی کہ جیسے بچوں کا وطن اصلی رہا ہے تو اب اس واسطے وہاں جب ان کی جائیداد پراپرٹی ہو گئی تو انہوں نے یہ قرار دے لیا کہ جیسے میرا وطن ہے تو میں جب یہاں آؤں حرم میں تو میں چار رگت پڑھوں یہ ایک جواب دیا گیا ہے اس. اس کو رد کیا ہے امام نومی نے یہ کہہ کر کہ ہجرت کے بعد کوئی آدمی مکہ مکرمہ کے اندر اس کا قیام کرنا اور اس کو اے اے اے اے تین دن سے زیادہ وہ حرام ہے یہی معاملو ابھی نے کہا جو میں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں یہ بات اس لیے صحیح نہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ دراصل ہجرت سے پہلے وہ جو کہنا میں فتح مکہ سے پہلے یہ مسئلہ تھا کہ فتح مکہ سے پہلے چونکہ ہجرت واجب تھی فرست تھی اس واسطے کسی مہاجر کو مکہ مکرمہ میں تین دن سے زیادہ قیام کا قیام کرنا جائز نہیں تھا لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لا ہجرت بعد الفتح کا حکم ہو گیا تو اب جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر تین دن سے زیادہ مہاجر کے قیام کا منع ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو امام نووی جیسے بڑے امام نے یہ بات کیسے کہہ دی و اللہ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قول سے بات جو صاف صاف سمجھ میں آتی وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک اتمام اور قصر دونوں کی دونوں برابر کا درجہ رکھتے تھے تو پہلے وہ قصر کرتے تھے بعد میں وہ اتمام کرنے لگے تو شوابے جو ہیں جو ان کا مسلک ہے یا مالکیہ کا حقیقت تو یہ کہ عثمان ندی اللہ عنہ کا یہ عمل ان کے لئے دلیل ہے مگر بہراج صحابہ کے اندر مختلف رائے تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے سفر میں کبھی اتمام فرمایا ہو یہ بالکل نہیں ملتا حضرت ابوبکر کا عمل حضرت عمر کا عمل یہ سارے عمل جو ہیں یہ سب بتا رہے ہیں کہ سفر کے اندر قصر ہی ہوگا لہذا ان, ان کے مقابلے میں اگر عثمان ندی اللہ عنہ کا ایک عمل سامنے آتا ہے تو حنفیہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابو بکر و عمر اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی عمل کی جوتی اس کے مقابلے میں حد عثمان نے جو کچھ کیا ہو اور ہم اسی کو لیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات الشیخین ابو بکر عمر سے ثابت ہے یہ کا جواب ہوگا حد صنع بن سعید قال حدثنا عبد الواحد الامش قال حدثنا ابراہیم قال سمیت عبدالرحمن بن یزید یقول یقور بنا عثمان بمنا اربا خاطن فقیر الزارک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رقع وہ فلئی تمہق صدیق بھی منن رقاتین و فلئی تما عمر بن خطاب بھی منن رقات فلئی تو حفظ بن ارب رقاتانی ابن یزید کہتے ہیں کہ ہمیں حضرثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں چار رکتیں پڑھائی یہ بات عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہی گئی کہ حضرت عثمان نے جو ہے چارکتیں پڑھائی ہیں وہ نہیں ہوں گے وہاں مدینہ منورہ میں ہوں گے یا جہاں بھی ہوں گے لیکن وہ ساتھ میں نہیں ہیں مینا میں تو ان سے جب کہا گیا کہ عبداللہ بن مس... سے حضر عثمان نے مینا میں چار اکتیں پڑھائیں تو عبداللہ بن مسعود نے کہا انلّاہ بنار راجو مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی حضرت عثمان کا چار اکتیں پڑھنا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں دو رکعتیں پڑھیں پھر میں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ مینا میں دو رکعتیں پڑھیں پھر میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ مینا میں دو رکعتیں پڑھی فرمایا کہ میری تو آرزو یہ ہے کہ وہ دو رکعتیں مقبول جو ہیں وہ ہوں چار رکعتوں کے مقابلے میں یہی پڑھ لی جاتی ہیں تو ٹھیک تھا وہ ان کے نزدیک ترجیح عبداللہ بن مسعود کے نزدیک کہ مسافر کے لیے دو رکتیں پڑھنا ہی جو ہے وہ اصل ہے اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے اس سے ایک ان لوگوں نے جن کو حقیقت یہ ہے کہ فکا نہیں آتا وہ بھی ہیں وہ اہل علم ہی مگر انہوں نے اس کو ایک حجت بنا ہے اس حدیث کو اس بات کے لیے کہ خلفہ راشدین کا عمل جو ہے وہ سنت نہیں بنتا یہ غلط بات ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خلفۂ راشدین کا عمل جو ہے وہ سنت بنتا تو عبداللہ اللہ ابن مسود اس پر انعلہ نہ پڑھتے لہذا یہ ہے کہ سنت وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المح تمہارے ذمے لازم ہے میری سنت اور خلفۂ راشدین کی سنت تو اب یہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی بات کہتے ہیں وہ اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ ترجمہ کا لوگ غلط کر رہے ہیں اچھا بھائی ترجمہ کیا ہے میری سنت اور جس کو کہ خلفائے راشدین بھی جس پر عمل کرتے ہیں اسی طرح تم بھی عمل کرو سر پٹخلے آدمی ایسے, ایسے ایسے مطلب بتلانے پر کہاں سے یہ مطلب نکل ہے خلفۂ راشدین کی سنت جو ان کے عمل سے ثابت ہو اور تمام صحابہ اس پر اتفاق بھی کر رہے ہوں تو پھر وہ سنت بن جاتا ہے ورنہ تو پھر جمعہ کے دن کی اذان جو ہے یہ دو اذانیں ہوتی ہیں خطیب کے ممبر پر پہنچنے کے وقت یہ تو اصل اذان ہے جو رسول اللہ وسلم کے وقت سے ثابت ہے اور جو اذان پہلے ہوتی ہیں جمعہ کے دن یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو حکم دیا تھا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ساری دنیا میں یہ دو اذانیں ہوتی ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے طریقے سے تو ہے اگر یہ خلیفہ راشد کا عمل جو ہے اور ان کا حکم سنت نہ بنتا تو آخر سارے دنیا کے مسلمان چودہ سال سے یہ حماقت ہی کر رہے تھے کیا اسی طرح سے تراوی کا مسئلہ بھی ہے کہ تراوی کی نماز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک دو راتیں یا تین راتیں پڑھی اس کے بعد پھر نیتشیم لائے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا پڑھتے ہوں گے آپ اپنے مکان میں آپ نماز پڑھتے ہوں گے صحابہ بھی اپنی اپنی جگہ پڑھتے ہوں گے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ کا خلافت کا زمانہ بھی آگے چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ کی زمانہ خلافت آیا لوگ اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے الگ الگ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جوڑ دیا جائے چنانچہ آپ نے اس کا انتظام فرمایا اور پھر دو تین روز کے بعد جب جا کر دیکھا گزرتے ہوئے تھے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا بہت اچھی نئی بات ہوئی ہے یہ تو اس وقت سے آج تک دنیا بھر کے اندر تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پورے رمضان پڑی جاتی ہے اور اس کو لوگ سنت کہتے ہیں واسطے میں نے کہا کہ یہ خلفا راشدین جو ہیں ان کی ان کے سنت بھی ان کا عمل بھی سنت بن جائے گا رہ گیا یہ کہ عبداللہ بن مسعود حضی اللہ کا یہ کہنا یہ مسئلہ ہے علمی اختلاف علمی طور پر کرنا وہ ہے الگ بات ہے لیکن اس عمل کو لے لینا وہ الگ بات ہے یہ کہیں ثابت نہیں کہ عبداللہ بن مسعود اگر اس جگہ پر ہوتے تو وہ بھی نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ میں نہیں پڑھتا چار وغیرہ ایسا نہیں ہوا اس لیے علمی اختلاف تو کرنا درست ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن جب ایک عمل خلیف ہے راشد سے آ جائے تو پھر اس کو سنت بنائیں گے لیکن یہاں چونکہ حضرت عثمان ندیرد نے چار رکعتیں پڑھی ہیں اس کو امت نے اس واسطے نہیں لیا کہ صحابہ میں اختلاف ہے خود اس مسئلے میں صحابہ نے اس مسئلے کو ایک خلیف راشد کا حکم کا درجہ نہیں مانا بلکہ یہ کہ ایک اختیاری مسئلہ مانا تو اس واسطے اس کو نہیں لیا کالا حد دسنا عیسا کلو منی وحدنا قطع اخبر حد دسنا ابلاح صاحب کال صلی تمارسول اللہ بنا آم نما کان ما سا سرو رکھا تہ حالی ابن سیداب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صرم اللہ کے ساتھ مینا میں دو رکتیں میں نماز پڑھی دو رکعتیں لوگ بڑے امن کے ساتھ تھے جیسا کہ امن سے رہتے آ رہے تھے بلکہ اور پہلے سے بھی زیادہ امن تھا مطلب یہ ہوا کہ یہ خوف کی حالت کی وجہ سے نہیں ہے قصر نماز کا حکم بلکہ سفر کی وجہ سے ہے تو امن میں تھے لوگ کوئی ڈر نہیں تھا خطرہ نہیں تھا مگر پھر بھی آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور صحابہ نے بھی اسی طرح سے آگے بات آ رہی ہے انہیں کی حارثہ نے بہاب الخی خدائی کی اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی منا میں اور لوگ جو تھے وہ بہت کافی لوگ تھے سب نے جو ہے دو رکعتیں پڑھی حجت الوداع میں تو یہ ظاہر ہے کہ آخری عمل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے یہ بھی گنجائش بھی نہیں رہی کہ آپ نے بعد میں چار حکتیں کبھی پڑھی ہوں حد سنا ابن ہوا اچھا حضرت عثمان عنہ کے بارے میں یہ بات بھی محدثین بتلاتے ہیں اور فکا کہ یہ صرف مینا کے اندر حضرت عثمان نے چار اکتیں پڑھی تھیں آخر میں لیکن اور جگہ سفر کے اندر وہ دھو ہی پڑھتے تھے اس سے تائید ہوتی ہے اس بات کی جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے چار رکتے اس لیے پڑھی ہوں گی کہ انہوں نے کوئی جائیداد اور پراپرٹی وہاں خرید لی تھی ذاتی طور پر اور ایک طرح کا اس کو وطن کا درجہ دے لیا تھا حرم شریف کو اس واسطے وہاں چار رکتے پڑھی انہوں نے یہ ایک اس کے لیے دلیل بن جاتی ہے حدثنا یحیاء بن یحیاء قال قراتو على مالک النافع ان ابن عمر ان ابن عمر ازن بالصلاة في ليلة ذات برد و فقال الا صلو في الرحال ثم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمر المؤذن اذا كانت ليلة باردت ذات مطن يقول الا صلو في الرحال ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات اذان دی نماز کے واسطے اور وہ رات جو تھی بڑی سردی کی رات تھی اور, اور بڑی تیز ہوا تھی سردی بھی ہو اور ہوا بھی تیز ہو تو سردی کتنی نہیں بڑھ جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے پکار کر کہا لوگوں اپنے اپنے خیمے میں یا اپنے اپنے رحال خیم رحل کی جمع ہے تو خیمہ بھی مراد ہو سکتا ہے گھر بھی مراد ہو سکتا ہے جو بھی ٹھکانہ ہو اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو پھر کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رات سردی کی یا بارش والی رات ہوتی, سردی کی بارش والی رات ہوتی یعنی سردی بھی ہے اور بارش بھی ہے آگے کی روایت میں او کا لفظ ہے کہ سردی یا بارش لیکن اس روایت میں سردی اور بارش دونوں ملی بھی ہوں گی تو جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو معذن کو آپ حکم دے دیا کرتے تھے کہ کہے وہ کہ اللہ صلحال کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانے میں نماز پڑھ لو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب لوگوں کو پریشانی ہو مسجد میں آنے کے لیے بارش کی وجہ سے اسی طرح سے سخت سردی کی وجہ سے اس وقت میں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں تو یہ درست ہوگا اگے حدیث ا رہی تو اس سے بات ہم اور آ جائے گی محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا, حدثنا نافع بن عمر ان نودا بالصلاه في ليله ذات برد وريح ومطر فقال في اخر نداء الا صلوا في رحالكم الا صلوا في رحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کانرمعدین عیدا کان صلی الباردہ اور ضاترین سفر یقول ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے اذان دی نماز کے لیے ایک رات جو بڑی سردی کی تھی ہوا تھی بارش تھی تو اذان کے بعد میں انہوں نے کہا کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو لوگوں اپنے ٹھکانے میں نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن کو حکم دے دیا کرتے تھے جب رات سردی کی ہوتی یا بارش والی ہوتی اور سفر کے اندر کہ وہ یوں کہہ دے کہ اللہ صحف لوگوں اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے سفر میں آپ نے ایسا کیا ہے صاحب اور چلیں وحدسن احمد کال حدس کال حدس نعب البیر کالخرج نامہ رسول اللہ, اللہ وسلم فی سفرین فقال من شاء فی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے بارش ہو گئی ہم بارش میں گر گئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے اپنے ٹھکانے پر نماز پڑھ لے معلوم ہے یہ اختیار دیا آپ نے جو چاہے جماعت کے لیے آ جائے اور جو چاہے وہ اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ لے سفر کی حالت تھی اور بارش تھی یہ دوسری بات آئی سامنے کہ اختیار دیا یہ نہیں کہا آپ نے حکم دے دیا سب اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لو کوئی مسجد میں متاؤ یا جماعت کی جگہ متاؤ ایسی بات نہیں ہوئی تو علی ابن حجر سعدی قلت ان لا اله ان, اللہ اشهدو ان محمد رسول اللہ فلا کالحدنا کلو فیبتی فتم سوفی تین ودہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ پہلے گزر چکی ہیں عبداللہ ابن عمر کی یہ عبداللہ ابن عباس تو انہوں نے موزن، اپنے معذین سے بارش والے دن میں یہ کہا کہ جب تو ارسد اللہ شد اللہ, علی اللہ محمد رسول اللہ کہ کہی ہے بلکہ یوں کہیے سلوفی ہوئی ہوتی کیونکہ کیوں کہ حیا صلاح کا مطلب تو آو نماز کے لیے تم کہنا اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو تو راوی کہتے ہیں لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی یہ کیا بات ہوئی حیال صلاح کے بجائے یہ کیوں کہا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں تعجب ہوا اس بات سے جبکہ یہ عمل تو اس ذات سے ثابت ہے جو مجھ سے بھی افضل تھے یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا لوگوں سے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اور عثمان نے ابن عباس نے یہ فرمایا جمعہ بے شک واجب ہے لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں تم لوگوں کو تنگے میں ڈالوں اور تم مٹی اور کیچڑ کے اندر چلتے ہوئے آؤ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو میں آپ سے بتا رہا تھا آگے کے لفظ اور آ رہا ہے وہ اس میں یہ دھسن فی و زلل پسرن جس کو کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ راستہ ہے خراب بارش ہو رہی ہے اب بعض دفعہ اگر کوئی پھسل جائے تو جنم نماز تو گئی وہ جماعت بھی گئی اور جناب والا پھسل گئی چوٹ پھوٹ لگی تو یہ اس لیے ابن عباس رضی اللہ یہ کہہ رہے ہیں معلوم ہوا ایک تو اختیاری ہے مسئلہ جو جابر کی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا دوسرے یہ کہ سفر کا مسئلہ ہے جیسا کہ دو حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں اور تیسرا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فرمانے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ایسی شکل ہو کہ خطرہ ہو لوگوں کے واسطے کہ اگر گھر سے چلیں گے تو گر پڑیں گے کہیں راستے میں یہ ہے صورت اس سے یہ بات خود بخود صاف ہو گئی کہ اگر یہ ساری صورتیں نہ ہوں آسانی کے ساتھ لوگ مسجد میں آ سکتے ہوں تو پھر اس صورت کے اندر اگر اپنی دوسری ضرورتوں کو بھی پیچھے نہیں ڈال سکتے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں اس لیے کہ آسانیاں بہت ہیں. سب صورت کے اندر محض بارش کے چھینٹے پڑ جانے کی وجہ سے گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں اور نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے یہ کون سا مسئلہ ہوگا اس لیے ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے سے بات وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے اسی لیے انفی یہ کہتے ہیں فکا کہ صرف اجازت ہوگی مجبوری میں سخت پریشانی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے لئے حکم ہو جائے گا کہ جماعت سے مسجد میں آنا چھوڑ دیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں ایسی کوئی بات نہیں دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ مؤزین کو کہ اذان کے بیچ میں یہ بات کہنا اس میں فقہ نے مختلف رائے دی ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ بیچ میں بھی اذان کے کہا جا سکتا ہے اور بعض کا کہنا ہے یہ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں اذان جس طرح سے ثابت ہے وہ اسی طرح پہلے کہ لے پھر بعد میں جو کچھ اس کو اعلان کرنا ہو وہ یہ اعلان کرے اور اکثر ف کہاں نے اسی کو ترجیح دی ہے حد ثنا محمد ابن عبداللہ ابن نم قالحدنا ابی قالحسن عبید اللہ انا پیان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسلی صبح توجہ یہاں سے مسئلہ جو ہے وہ چل ہے کہ اگر سواری پر ہے تو پھر سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز پڑھا کرتے تھے اپ جس طرف کبھی اونٹنی جا رہی ہو آپ اس پر نماز پڑھ لیتے تھے مطلب یہ کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یہ بھی نہیں اور پھر آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھے لیکن صبح کا لفظ صبح ہو اس سے مراد نفل نماز ہے تو اس مسئلے کو میں یہ روک دیتا ہوں کیونکہ حدیثیں کئی آ رہی ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہے فرض نماز کا اسی طرح سے فطر نماز کا یہ کئی مسئلے ہیں سواری پر بیٹھ کر پڑھنے کا انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ بتائیں پچھلے باب میں حدیث جو آئی ہیں وہ اس سے متعلق تھیں کہ جب بارش ہو موسم بہت خراب ہو لوگوں کو مسجد تک پہنچنے میں سخت پریشانی ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہہ کہ دیے آپ نے فرمایا کہ بھئی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو تو اس پر بات آ چکی تھی کہ ایک تو یہ سفر کا قصہ ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے جو چاہے تو اس لیے یہ آج کے, آج کے جو حالات ہیں اس میں یہ بہت مشکل سے ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ لوگوں کا مسجد میں جانا مشکل ہو وہ تو وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ تھا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم لوگ پھسلن اور کیچڑ میں جو ہے وہ چل کر آؤ تو اس میں چونکہ خطرے ہیں روشنی ہی نہیں ہوتی صبح شام کے اوقات میں جمعہ کے وقت میں اگرچہ روشنی ہے مگر یہ کہ بارش اگر ہو جائے تو چلنا پھرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس سہولت کی وجہ انہوں نے یہ بات کہی تھی باہر گنجائش نکلی اب اس میں مسئلہ آ رہا ہے سواری پر نماز پڑھنے کا تو اس میں نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھا کرتے تھے جدھر بھی آپ کی اونٹنی کا رخ ہوتا تھا تو قبل کی طرف ہو یا نہ ہو جدھر بھی اونٹنی جا رہی ہے آپ ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے صبح کا لفظ جو ہے سین سے یہ نفل نماز کے لیے یہ بولا جاتا ہے سب نے یہی مانا لی اس لیے اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نفل نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سفر میں ہی صورت ہے اور سفر بھی کتنا لمبا ہو کس طرح کا سفر ہو یہ ایک مسئلے اس میں آتے ہیں اور جیسا کہ مسافر کے لیے بھی یہ مسئلے آ چکے ہیں کتنا لمبا سفر ہو تو قصر کرے گا یہاں بھی یہی بات ہے تو جہاں تک شفافی کا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے ہیں سفر تو چاہے تھوڑا ہو یا لمبا ہو ہر حالت میں ہر طرح کے سفر میں یہ سواری پر آ, نماز پڑھی جا سکتی ہے نفر نماز البتہ ایک شرط ان کے یہاں ہے اور وہ یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ معصیت اور گناہ کا نہ ہو کیونکہ یہ ایک سہولت دی جا رہی ہے تو سہولت جو ہے وہ گنہ گار کو کیسے دی جائے گی اسی واسطے ان کے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ گناہ کا سفر کرنے والا جو ہے اس کو قصر بھی نہیں کرنا ہے پوری پڑھنی سفر میں بھی نماز ہنفیہ اس کے قائل نہیں ہے تو یہاں بھی ان کی یہی قید ہے شحافے کے کہ سفر جو ہے وہ گناہ کا نہ ہو مثلا یہ کہ ڈاکو سفر کر رہے ہیں اسی طرح سے کسی شخص کو نا قتل کرنے کے ارادے سے سفر کر رہا ہے اولاد اپنے ماں باپ سے نافرمانی کر کے اور وہاں سے بھاگے جا رہی ہے بے تعلق ہو کر کے اسی طرح سے عورت جو ہے وہ پھر کر کے شوہر سے وہ چلی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جن کو شریعت ناپسند کرتی ہے اور گناہ قرار دیتی ہے تو ایسے سفروں کے تعلق سے شوافع کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ سہولت نہیں ہوگی کہ نفل نماز جو ہے سواری پر پڑھ لی جائے سفر چاہے مختصر ہو چاہے لمبا مالکیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سفر جو ہے وہی سفر ہو جس میں قصر نماز ہو سکتی ہے اتنے سفر کے اندر ہی نفل نماز سواری پر پڑھی جائے گی یہ ہے مالکیہ کا کہنا اور حنفیہ بھی اس, اس بات میں ساتھ ہیں البتہ ایک کور امام ابو یوسف کا ملتا ہے اور امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ نہیں, نہیں سواری سواری ہے لہذا شہر کے اندر بھی اگر چل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نفل نماز ہر صورت میں پڑی جا سکتی ہے اور رخ جذہ بھی ہو اس کا یہ ہے مسائل فکہ جو انہوں نے حادیث سے نکالیں وحد اللہ ابن عمر القواریری کالحدسبن سعید ان ابد الملک ابن ابی المان کالحدنا الله ابن عمر کالمدینا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے اپنی سواری پر آپ نماز پڑھ رہے تھے جدھر کو بھی آپ کا رخ تھا تو اب ظاہر ہے کہ جب مکہ سے مدینہ منورہ کو جا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ قبلہ کی طرف سے تو رخ ہٹ گیا مقا مقا مقا پیٹ ہو گئی قبلہ کی طرف اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں آپ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کہا کہ اسی میں آیت نازل ہوئی فائنما تو الو فسم اللہ جدھر کو بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت اس موقع پر اتری مطلب یہ کہ جیسے اس آیت میں بھی یہی حکم موجود ہے تو اس واسطے اصل عبادت تو اللہ کی کرنی ہے عبادت جو ہے وہ کابۃ اللہ کی نہیں اللہ کی ہے اور اللہ سب جگہ ہے اب رہ گئی ہے کہ کابت اللہ کی طرف وہ تو ایک اتحاد عمل جو ہے اور اس کے واسطے اتحاد جہد رکھی گئی کہ عمل یکفساں ہو تو جب عمل یکفساں ہوگا تو جہد بھی یکساں ہوگی تو عمل یافساں معلوم ہوگا تو اس اس لیے جو ہے وہ رخ رکھ کرایا گیا قبلہ کی طرف لیکن اگر ممکن نہ ہو قبلہ کی طرف رخ کرنا تو پھر اس صورت میں مجبور اجازت ہے ہاں فرائض کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ فرض نماز کے لیے اتر کر ہی پڑھنا ہے نماز سواری سے اتر کر اگر یہ ممکن نہ ہو کہ سواری سے اتر کر فرد نماز پڑھی جائے تب یہ صورت میں یہ ہے کہ احترام وقت میں کہ لحاظ سے نماز تو جس, جس طرح بھی ممکن ہو رہا ہے وہ پڑھ لی جائے لیکن فقہ کا کہنا یہ ہے کہ پھر اس نماز کو دوہرا لیا جائے اس لیے کہ نماز ناقص ہوئی ہے مکمل تو نہیں ہوئی ناقص ہوئی ہے. اگر وہ سواری پر ہے تو نہ قیام ہو رہا نہ قعود ہو رہا نہ جلسہ ہو رہا ہاں بوٹ کے اندر سفر کر رہا ہے ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے پلین کے اندر سفر کر رہا ہے جس میں قیام قعود رکو سجود سب کچھ ہو رہا ہے البتہ یہ کہ اس میں قبلہ کا رخ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو پاتا کہ پوری نماز میں رہے اس جگہ اپنے اختیار میں تھوڑی ہے ٹرین اور پلین اور بوٹ وہ تو اپنے حساب سے چل رہا تو پھر فکار یہ کہتے ہیں کہ ابتدا جب کی جائے نماز کی اس میں دیکھ لی جائے قبلہ کا رخ کے ہے بس اب اس کے بعد درمیان نماز اگر قبلہ کی طرف رخ نہ ہو سکا ممکن نہ رہا تو کوئی عظیم نماز ہو جائے گی اور اگر ممکن ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہم گھوم رہے ہیں قبلہ کی طرف سے اور خود بھی گھوم سکتے ہیں گھوم جائیں لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر شروع میں جب قبلہ کی طرف رخ کر لیا نماز پوری کر لیں اور چونکہ ساری چیزیں ہو گئیں اس لیے اس نماز کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں یہ ہے پوکھا کا کہنا <تصفح> <تصفح> تب, تب تب بھی وہی ہوگا کہ جب روخین اپنے اختیار میں نہیں ہے بالکل اور رقو اور قیام سجدہ سب ہو رہا ہے تب اس صورت میں یہ ہے کہ نماز پڑھ لے اور لوٹانا نہیں ہوگا لیکن اگر رقو اور سجدہ وغیرہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ پھر فرض نماز لوٹا لے گا حدم یحیب علیکمین سعید بن عن عمر قالآ رسول اللہ صلی اللہ وسلم یوسلی مارن و مدن اللہ خیبر ابن عمر ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صاحب اللہ گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ کا رخ خیبر کی طرف تھا خیبر تشریف لے جا رہے تھے تو خیبر کی طرف تشریف لے جانے کے معنی یہ ہوئے کہ قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے خیبر شمال میں ہے اور کعبۃ اللہ جنوب میں حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالك عن ابي بکر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال عن سعید ابن یسار انه قال كنت اسير مع ابن عمر بطريق مکہ قال سعید فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم ادركته فقال لي ابن عمر اين كنت فقلت له خشيت الفجر فنذلت فاوترت فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه فقلت بلى والله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير سعيد ابن يسار کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکے کے راستے میں جا رہا تھا سواری سبا پر تو سعید کہتے ہیں کہ میں مجھے جب ڈر ہوا کہ اب صبح ہونے والی ہے میں اترا اور میں نے فطر کی نماز پڑھی اور پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو کے ابن عمر کے ساتھ مل گیا جا کر کے تو مجھ سے ابن عمر نے فرمایا تم کہاں تھے میں نے کہا کہ مجھے فجر کے ہونے کا ڈر ہو گیا تھا تو میں اترا اور میں نے فطر کی نماز پڑھ لی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تو کوئی نمونہ نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ نے جو کام, جو کام کیا ہے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اس کی تم اقتدا کرو میں نے کہا کیوں نہیں ولّہ مطلب یہ کہ آپ کے طریقے میں تو یقیناً ہمارے لیے اگزامپل ہے اور ہمارے لیے وہ سنت ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر وطر پڑھ لیتے تھے یہ ہے حدیث اس لیے شفافے کا یہ کہنا ہے کہ وطر نماز بھی جو ہے سواری پر پڑھ لی جائے گی یہ ابن عمر کی اس حدیث سے انہوں نے لیا آگے بھی ابن عمر کی یہی حدیث آ رہی کہ کان رسول اللہ سرم یو تر و راہلتی لیکن حنفیہ جو ہیں وہ اس کے قائد ہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ نفل نماز پڑھی جائے گی اس. سنتیں پڑھ لو لیکن یہ کہ وطر نہیں فرق دونوں میں واضح ہے فرق یہ ہے کہ شفافے کیاں وطر سنت ہے نفیا کیا واجب ہے ابھی یہ حدیث خود ان کا عمل کیا ہوا کہ بارے لیکن اس سے حقیقت یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ رضوان کی حدیث زیادہ واضح ہے جو جس کو امام مسلم لے رہے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بتر کا پڑھنا جو ہے سواری پر وہ ان کے نزدیک درست ہے اگر انہوں نے اتر کر پڑھا ہوگا جس کو حنفیہ دلیل بنا رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا جا کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے اتر کر بھی پڑھ لیا لیکن ان کے نزدیک جائز یہ بھی ہے کہ سواری پر پڑھا جائے تو حدیث ان کے حدیثوں بات میں آتی ہے البتہ یہ کہا جائے گا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بطر کا مقام یہی ہے کہ بطر ایک سنت کے درجے میں آتی ہے جس کو حنفیہ نے جب واجب کا درجہ دے دیا تو واجب جو ہے وہ وہ قریب فرض ہو جاتا ہے یہ اور فرض نماز کا سواری سے اتر کر پڑھنا یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے اس لیے حنافیہ نے احتیاط وطر کو بھی یہ اسی پر رکھا ہے کہ سواری سے اتر کر پڑھا جائے اپنے اللہ اللہ ابن ابن والد ابد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم اللہ نسل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے جس طرح کو بھی رخ ہوتا تھا اور اسی پر ویتل بھی پڑھ لیتے تھے لیکن آپ اس پر فرد نماز نہیں پہنچتے تھے تو حدیث صاف ہو گئی اخبر ابن وحب خالا اخبر ابن, ابن عامر ابن ربی ان اباؤ اخبر انہو را را رسول اللہ رسول اللّہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم یوس الصاب اللہ کس سفری عبد کے والد یعنی عامر ابن ربیہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ رات میں سفر کے اندر سواری کی پیٹھ پر آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے جس طرف کو بھی سواری کا رخ تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر کے اندر ہی یہ ہوا ہے اور اب عبد الرض امام ابو یوسف نے کہاں سے یہ بات کہی ان حدیثوں میں تو سفر کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ شہر کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور حدیث ہوگی تو حجنی محمد بن حاتم قال حد افقان بن مسلم قال کال حدسن قال کالحسن انس بن سیرین کالا تلقین حی... زال... ان سبنا مالکین قدیم امن شام فر تلقینہ مارین او مقم طبر قالآ رسول اللہ, اللہ فالو اب تک کی جو حدیثیں آئی ہیں وہ عبد اللہ ابن عمر کی ہیں یہاں یہ عرت ان سرضی اللہ علیہ کی ہے انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں ہماری ملاقات ہوئی حضرت انس نے مالک رضی اللہ عنہ سے جب وہ شام سے تصریف لائے تو ہماری ملاقات مقام عین التمر پہ ہوئی تو عین التمر جگہ ہے اور میں نے ان کو دیکھا یہ انس نے مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ انس نے مالک کو میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا رخ اس طرف کو تھا اور کس طرف کو تھا ہمام جو راوی ہیں انہوں نے قبلے کی بائیں طرف اشارہ کر کے بتایا तो طرف उनसे تو میں نے ان سے انصب نے مالک سے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا قبلے سے ہٹ کر کے آپ کو رخا نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ, اللہ سرآسر کو ایسا کرتا نہ دیکھا ہوتا تو میں تھوڑی کر سکتا تھا تو آپ نے بھی حدثنا يحيث يحيث قراتو على مالك عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سعید جماء المغر یہاں سے اب مسئلے آ رہے ہیں سفر کے اندر نمازوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا جس کو جمع کہتے ہیں وہ مسئلہ آ رہا ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز چلا کرتے تھے یہ مطلب کیا ہوا آپ رکنا نہیں چاہ رہے چلنا ہے مسلسل یہ ہے اجیابی حصہ ہے. جب آپ اپنے چلنے کو تیز کرتے تھے تو آپ مغرب اور عشاء کے بیچ جمع کر لیا کرتے تھے پہلے مادی سے لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس پر جو مسئلے ہیں وہ کہا کا کہنا وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ محمد بن قال حدثنا اللہ قال ان شاء اللہ وہ حدسنا محمد ابن قال کال نافع کال ابن عمر کان اذا جد سعید جمع ابین المغربلی شاہ بادیب شفق وقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ادا جدی سعید جمع المغربلی شاہ تو پچھلی حدیث میں تو صرف جمع کرنا آیا لیکن جمع کرنا کیسے ہوگا اصل میں اس بات کو پہلے یہاں سمجھ لیجیے دو نمازوں کو جمع کرنا ہے تو دو نمازوں کے اوقات ظاہر ہے کہ الگ الگ ہیں تو اگر پہلی نماز کے ساتھ ملا کر کے اس کے وقت کے اندر دوسری نماز کو پڑھا جائے تو دوسری نماز کو مقدم کر لیا اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم اور اگر یہ ہوا کہ پہلی نماز کو بڑھا دیا آگے دوسرے وقت کی نماز تک لے گئے اور پھر دونوں کو ملا کر پڑھا اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر تو مؤخر کر دیا ڈیلے کر کے پڑھا تو پہلی حدیث میں تو کچھ بات صاف نہیں ہوئی کہ جمع تو ہوا لیکن جمع تقدیم ہے کہ تاخیر ہے اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عموم کے بارے میں ہے نافع ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ جب ابن عمر رضی اللہ عما بہت تیز سفر کیا کرتے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کر لیتے تھے یعنی دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھتے جب کہ شفق غائب ہو جائے سفق کا مسئلہ وہ ایک الگ ہے شواپے کے یہاں شفق سرخی کو کہتے ہیں حنفیہ کے یہاں سفیدی کو کہتے ہیں اسی بات سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو جو, جو ہوائزن پر جو ریڈنس سرخی رہتی ہے تو شواپے تو اس کو سفق کہتے ہیں اور جب یہ غائب ہو جائے تو عیشا کے وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس سفق اس ترخی کے غائب ہونے کے بعد پھر سفیدی آتی ہے وہ سفیدی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا رہتا ہے مکمل یہ سفیدی جو ہے اس کو ہن جو ہے سفق کہتے ہیں تو اب اس کے غائب ہونے کے بعد ان کی ہاں عشاء کے یہاں عیشا کے وقت شروع ہوتا ہے اسی لیے سب آتے ہیں جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے بیس منٹ تقریباً اور حنفیہ کے ہاں لگ بھگ بیس منٹ بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے بارا شفق کا لفظ ہے حدیث میں تو سرخی اور سفیدی کا لفظ نہیں ہے اسی وجہ تو اختلاف ہے اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ محاورات کا فرق ہوتا ہے نا اب عربی زبان میں جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ کس علاقے میں کس معنی کے لحاظ سے بولتے ہیں اس کے رعایت کرتے ہیں تو کہا اب تو اس لیے یہ فرق ہوتا ہے حدیث میں یہ بات نہیں ملے گی کہ وہ سرخی غائب ہو گئے کہ سفیدی غائب ہو گئے سفق کا لفظ ہے تو بارہ شفق کے غائب ہونے کے بعد اس کے معنی یہ ہو گئے کہ مغرب اور عشاء میں جمع تاخیر کیا کرتے ابن عمر کہ مغرب کو اپنے وقت میں نہیں پڑتے تھے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھے ٹھیک جیسے مزدلفہ کے اندر جمع ہوتی ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے ہیں حاجی صاحبان یہ جمع تاخیر ہے اس لیے کہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے اراک ہی میں بلکہ وہاں تو مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی آدمی وہاں سے چلتا ہے مغرب سے پہلے تو چلنا بھی جائز نہیں مغرب ہو جانے کے بعد وہاں سے چلے گا تو مزدلفہ آتے آتے جو ہے وہ پیدل چل کے آئیے اور آج کل تو موٹر ہیں تو موٹروں سے دوڑ بھی دیر ہوتی اس لیے کہ رش بہت ہو گیا بارہ دیر ہو جاتی تو وہاں جو ہے جمع تاخیر ہوتی ہے یہ صورت جو ہے سفر کے اندر ابن عمر کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ سفر بہت تیز فرمایا کرتے تھے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جمع فرما لیتے تھے یہ ہوا سفر وہی مسئلہ آگ یہی ہے ابن عمر کی حدیث کے رائے رسول اللہ سن... را کہ اخبر عبداللہ انباخلا کے سفر یو اخیر الصلاط المغرب حتنا اجما بینا صلاطا کہ صالح ابن عبداللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ سفر میں جلدی جانا چاہتے ہوں تیز تو آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ مغرب اور عشاء کو ملا کر پہنچتے تھے یہ تو مغرب کا مسئلہ ہوا وہ حد دسنا قطعۃن کال حد دسن المفبل یعنی ابن فطالہ عن وقل عن ابن شہاب عن ان ان سبن قال کالکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سہل قبل ان تزیق شمس اخر الى وقت العصر ثم نزل فجمع حما الشمس قبل, ان قبل انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے ڈھلنے سے پہلے یعنی جو سورج جو ہے زوال جس کو کہتے ہیں اس سے پہلے آپ سفر کرتے تھے تو زہر کو آپ مؤخر کر لیتے تھے پھر اثر کے وقت تک کے لیے پھر آپ اترتے اور ان دونوں کے بیچ میں جمع فرما لیتے پھر اگر سفر کرنے سے پہلے صورت ڈھل جاتا تو پھر آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھتے پھر آپ سوار ہوتے بات صاف ہو گئی کہ اگر یہ نہیں ہے کہ وقت شروع ہو چکا لہذا اب آگے جا کر جمع کریں گے اور اسی طرح سے اگر آپ مدینہ کے اندر ہیں وہاں جمع کر رہے ہوں یہ بھی نہیں ہوا سفر کے وقت, سفر کے دوران نماز کا وقت آ جائے تب آپ نے ایسا کیا ہے اچھا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ زہر کو آپ نے مؤخر کیا سفر کے اندر شباشے کا جو کہنا ہے ان حدیثوں میں اس کی دلیل نہیں مل رہی ہے شوافے یہ کہتے ہیں زہر اور اثر میں تو جمع تقدیم کی جائے یعنی اثر کو مقدم کیا جائے زہر کے وقت کے اندر زہر اور اثر اس طرح سے پڑی جائے اور مغرب اور عشاء میں جمع تاخیر کی جائے کہ مغرب کو مؤخر کر دیا جائے عیشا میں ملا کر پڑھیں یہ ہے شفافے کا کہنا لیکن اس حدیث کے اندر تو یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نے زہر کو مؤخر کیا اور پھر آپ نے اثر کے ساتھ ملا کر پڑھا تو یہاں اس میں بھی جمع تاخیر ہے اور عقل یہ کہتی ہے حقیقت تو یہ کامن سینس جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جمع تاخیر ہونی چاہیے جمع تقدیم نہیں کیونکہ اگر آگے چل کر کے کہیں موقع مل جائے تو اپنے وقت کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہو تو اس سے اچھی کیا بات ہے اس وقت سے جمع تاخیر جو ہے اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی جمع تقدیم کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی و اللہ اب آئیے مسئلہ مسئلہ, مسئلہ یہ ہے کہ ثوافے اور اسی طرح سے مالکیہ یہ حضرات کا جو ہے وہ یہ کہ سفر کے اندر جمع ہوگا جیسا کہ ان حدیثوں کے اندر آیا ہے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جمع صرف دو موقعوں پر ہے ایک عرفات میں جہاں زور اور اثر کا جمع ہوگا اور ایک مزدلفہ میں جہاں مغرب اور عشاء کا جمع ہوگا حاجیوں کے واسطے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ کام کیا ہے باقی اور جگہ جو ہے اور سفروں کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ جمع نہیں ہوگا اور جو جمع ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ جمع حقیقی نہیں ہے جمع سوری ہے جمع سوری کے معنی یہ ہیں کہ پہلی نماز کو آخر وقت کے اندر پڑھا جائے اور دوسری نماز کو شروع وقت کے اندر پڑھا جائے تو ایک طرح سے جمع ہو گیا یہ جمع سوری تو ہے جمع حقیقی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ نماز اپنے وقت کے اندر پڑھی گئی ہے یہ ان کا کہنا ہے دلیل میں ایک حدیث ہے جس میں یہ کہ آپ نے اس کو مؤخر کیا یہاں تک کہ اس دوسری نماز کا وقت شروع ہونے والا تھا تو آپ نے نماز پڑھی یہ ہے وہ چیز بس ایک حدیث مل گئی باقی حدیثوں کو حنافیہ نے چھوڑا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت کو ذرا وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ دیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ان نسلہ تک کا نہ تار المنی نہ کتاب نماز جو ہے وہ متعین وقت کے ساتھ فرض کی گئی تو حنفیہ نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ سبب فرضیت کا نماز کی وہ وقت ہے نماز جب وقت آئے گا نماز فرض ہوگی وقت نہیں آئے گا تو نماز کہاں سے فرض ہو جائے گی جب فرض نہیں ہوئی تو ادا کہاں سے ہوگی تو یہ تو ہوا اس, اس, اس آیت پر جب غور کی جائے جو حنفیہ کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہے قیاس ان حدیثوں کا ساتھ نہیں دیتا قیاس یہ کہتا ہے کہ نہیں جب وقت نہیں ہوا تو نہیں پڑھی جائے گی نماز لیکن چونکہ یہاں حدیثیں ہیں تو پہ نے کہا ہم تمہارے قیاس کو مانتے ہیں مگر حدیثوں کے سامنے ہم قیاس کو پیچھے ہٹا دیں گے حنف یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم بھی کرتے لیکن ایک حدیث جب مل گئی ہے کہ رسول اللہ صلی صلیٰسم اللہ نے نماز کو پہلی نماز کو اس وقت پڑھا جب دوسری نماز کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا شروع ہوا نہیں تھا لہذا ایک حدیث مل گئی ہم ساری حدیثوں کو اس پر جو ہے منتبق کر دیں گے یہ ہے حنفیہ کا کہنا اور شبافے جو ہیں وہ جدوجہد میں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں بس حدیث ہے اس میں جمع کا لفظ ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یہی فرق ہے پکہا کے بیچ میں اچھا نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے شبابے کی یہاں بھی جمع جو ہے وہ افضل نہیں ہے شبافے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ہر نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا جو صاحب اعلان کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اف... یہ کہ شبافے کے ہاں بھی افضل یہ ہے کہ جمع نہ ہو ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے ہاں اجازت ہے جائز ہے سنت سے ثابت ہے یہ ہے شبافے کا کہنا وہ جو میں نے کر رہا تھا کہ وہ لفظ جو ہے اس سے لے رہے ہیں وہ حد دسنی امر نافذ قالحسن شباب بن سوار المدائنی اخر زہرا حت خلا اول وقت العری سبین جب آپ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ جو ہے جمع دو نمازوں کے درمیان سفر میں جمع کا ارادہ فرماتے تو ظہر کو آپ مؤخر کرتے یہاں تک کہ اثر کا اول وقت جو ہے وہ شروع ہونے لگتا تو مطلب اس کے بال قریب پہنچ جاتے پھر آپ ان کے بیچ میں جمع فرماتے وہ حدس ابو الطاہر و بن الصوات خالہ اقبر ابن وحب قال حدثنی جابر بن اسماعیل قیل ابن خالد عن ابن صیابن عی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلا سفر یو اخیر الظہر الاَ الوق اول وقت العصر و یو اخیر المغرب حت اعضما بینا و بین الشا ہین یغیب الشمس یہ بھی انصنی مالک کی روایت ہے کہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں بہت تیزی فرماتے تھے تو ظہر کو اصر کے وقت کے اول جو ہے بالکل وہاں تک مؤخر کرتے پھر آپ دونوں کو جمع کرتے پھر مغرب کو آپ مؤخر کرتے یہاں تک کہ عشاء اور مغرب کے بیچ میں جب شفق غروب ہونے لگتی تو آپ اس وقت نماز جمع فرماتے تھے حدسنا عبداللہ ابن مثلاقان قال حدثنا ابراہیم ابن السعدن ابن عاصم عن, عبدال... عن عبداللہ ابن مالک ابن بحی... بجینا تھے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بر رجل يصلي وقد اقيمت صلاه الصبح فكلمه بشيء لا نذري ما هو فلما انصرفنا احطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا قال القانبي عبد الله بن مالك بن بجينه عن قرآب الحسین مسلم خطا ابن مالک ابن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس سے گزرے نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا یہ ہو سکتے ہیں کہ اس نے نماز کی نیت باندھنی شروع کی تو اور جب کہ صبح کی نماز کی اقامت کہہ دی گئی تھی تو چونکہ آپ کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب آپ اپنے حجر مبارکہ سے تشریف لے چلتے تو اس وقت لوگ کھڑے ہو جاتے اور اقامت کہہ دی جاتی تو صبح کی نماز کی اقامت کہہ دی گئی آپ نے اس آدمی سے کچھ بات کی اور ہمیں پتہ نہ چلا کہ کیا بات ہوئی ہے آواز ہلکی آواز میں آپ نے فرمایا ہوگا اس کو تو پتہ نہیں چلا جب ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی فارغ ہوئے تو ہم نے اس کا گھیراؤ کر لیا اس آدمی کا احتنا بھی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم سب نے ان کو گھیر لیا اس آدمی کو اور ہم نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا اس آدمی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ صبح کی چار اکتیں پڑھنے لگ جائے گا یاد ہوگا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑی جائے سوائے اس کے کہ اسی فرض نماز کی جماعت میں شریک ہو جائیں تو عام طور پر صبح کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں چونکہ فقاہ حنفیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ نماز جماعت کی چھوٹ جائے گی تو سنتیں پڑھ لے اس لیے کہ سنت موقع ہیں تو یہ حدیث جو ہے یہ خلاف پڑ رہی بظاہر کہ آپ نے لوگوں کو نماز کسی کو بھی نماز پڑھتے دیکھا فجر کی جب اقامت ہو رہی ہو اور وہ نماز کی نیت باندھے تو آپ نے اس کو روکا ہے تو میں پچھلے موقع پر میں بتا چکا تھا کہ انفیہ کے جو ہیں فقہ کے اندر جہاں یہ بات ہے کہ وہ سنت پڑھ لے وہ آدھی بات رہ جائے گی پوری بات یہ ہے کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہے وہاں نہ پڑھے وہاں اگر جگہ کوئی نہیں ہے تو بس تو جماعت میں شریک ہو جائے مکرو ہے پھر اس صورت میں سنت نماز پڑھنا اس جگہ پہ جہاں صبح کی جماعت فضر فرض کی شروع ہو چکی ہے وہاں نہیں پڑھے ہاں کوئی اور جگہ ہے کوئی اور کمرہ ہے کوئی اور حال ہے وہاں اگر پڑھ لے اور یہ پنان ہو کہ نماز جو ہے وہ مل جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ صورت میں کیونکہ سنتیں فجر کی جو ہیں معطدہ ہیں بہت اہم ہیں تمام سنتوں میں سب سے زیادہ اہم وہی ہیں یہ بات روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے اس پر نظر ہے ان کی لیکن یہ جو محدثین ہیں جیسے امام نوی وغیرہ یہ حضرات یہ اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب نماز شروع ہو گئی تو کوئی دوسری نماز نہ پڑھی جائے ہم اس کو مانتے ہیں حالانکہ حدیث میں مصاف یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی الگ سے کوئی کمرہ وغیرہ تو نہیں تھے حال نہیں تھے دالان نہیں تھے ایک مسجد کا یہ کہ جو کہیے حال کہیے کچھ بھی کہیے اسی میں نماز پڑھی جا رہی ہے اسی میں وہ آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو بہرحال اس جگہ پہ سنت نماز نہ پڑھی جائے بس جماعت میں شریک ہو جائیں بعد میں پھر اس کو ادا کرتے رہے اس سے ایک اور بات خود بخود یہ بھی معلوم ہو رہی کہ صحابہ کے اندر کتنا احتمام تھا اور جس جستجو تھی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں حالانکہ ایک آدمی صاحب نے کچھ فرمایا لیکن یہ کہ اس کی بھی فکر میں لگ گئے کیا فرمایا حالانکہ آج دن ہوتا رہتا ہے کہ بھائی ایک آدمی دوسرے آدمی سے کچھ کہتا ہے مگر ماں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہوگا اگر کوئی وہ مسئلے کی بات ہے تو ہم کو بھی معلوم ہو جائے ہاں اگر کسی کی پرائیویٹ بات ہے وہ کہ میرا پرسن معاملہ بھائی لیکن اگر مسئلے کی بات ہے تو ہم کو بھی معلوم ہو جائے چنانچہ کے دیکھیے کہ معلوم ہونے سے ایک مسئلہ ہی تو سامنے آیا کہ جس وقت فرض نماز شروع ہو جائے تو دوسری نماز نہ پڑے آپ کو یہ فرمانا کہ یہ جو خطرہ ہے اس بات کا کہ تم میں سے آگے چل کر کے لوگ چار رگت پڑیں گے صبح کی مطلب کیا ہے کہ جب ایک آدمی جس وقت اقامت شروع ہو گئی ہے اس وقت آ کر دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نا بھائی یہ سب لوگ جو بھی اس مسجد کے اندر ہیں وہ ایک ہی نماز پڑھے ہیں. اب اس میں سے ایک دو چار پانچ آدمیوں نے کیا کیا دو سنت بھی پڑی اور اس کے بعد فرض بھی پڑے تو چار ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کوئی سمجھ بیٹھے اس بات کی کہ صبح کے اندر تو صبح کی نماز یہ ہے مطلب آپ کے فرمانے کا کیونکہ اس وقت مسائل جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو علم عام نہیں ہے مسائل کا اب تو خیر الحمد ایک مسلمان کون ہے جو یہ بات نہیں جانتا کہ فجر کے اندر دو ہی رکعتیں ہوتی ہیں دو, دو تو سنتیں لیکن اصل فرض جو ہے وہ دو ہی رکعت کا ہے مگر مطلب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت کیونکہ اسلام کا علم جو ہے وہ صرف وہ مدینہ منورائی کے رہنے والے جو رات دن مشاہدہ کرتے تھے ان کو معلوم تھا اور نو مسلم جو ہیں نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے ظاہر ہے کہ ان کے لیے پریشانی ہو سکتی تھی اس سے تیسرا ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جس بات سے لوگوں کو کسی طرح کا کنفیوژن ہو اور غلط فہمی ہو وہ کام بالکل نہ کیا جائے وہ چاہے وہ اپنی جگہ پر وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس سے اس وہ کام نہ کیا ہے. مثلاً ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ قبرستان میں گئے آپ نے فاتحہ پڑھی جو بھی کچھ ہوا چلیے صاحب لیکن اب اس کے بعد آپ اپنی مغفرت کے واسطے ان قبرستان میں جو خود وہ جس قبر پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے واسطے دعائیں مانگ رہے ہیں مانگنا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ دعا تو اللہ سے مانگیں گے لیکن فکہ کہتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے تو پھر ادھر سے رخ پھیر لو قبلہ کی طرف رخ کر لو کیوں اس واسطے کے تاکہ دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ تم تو قبر والے سے مانگ رہے حالانکہ تم تو اللہ سے مانگ رہے قبر والے سے نہیں مگر چونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے لہذا یہ اس کو آآ آآ آآ سورت کو بدل دیجائے ہاں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ٹھیک ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن جب ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر ادھر سے رخ پھیر لو یہ فکہ اس بات کو اسی لیے کہتے ہیں غلط فہمی والے کام جو ہیں اس سے جائز ہی کیوں نہ ہو ان کو لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے ہاں جب یہ اطمینان کوئی نہیں دیکھے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو جائز کام ہے اس کو کر لو لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے دوسروں کے سامنے حد صن قطع بطم الصع دن قالآ حد صنابو ابانا انصاد ابن ابراہیم ابن, عاصم آن ابن, ابن اقیمت الصبح فرا رسول اللہ صلاحسل قالع صحبان شاید ہو سکتا ہے کہ وہی واقعہ ہو اس لیے کہ ابن بجائی نہیں ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ صبح کی نماز کی قامت کہی گئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور معزن جو ہے کہہ رہا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس صبح کی چار قطع پڑھے گا مطلب یہ کہ سنت ہے تو سنت کے وقت میں الگ پڑھی جائیں اب جب کہ قامت ہو گئی تو اب دو ہی پڑھو بس حق دسنی جو ہے ربن ہر بن ودنا مروان ابن ماوی الفظاری ان عاصم ان آصم الحول ان اب سرجس کال دخل رسول اللہ کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلیم فجر کی نماز میں تھے اس آدمی نے مسجد کے کنارے پر آ کر کے دو رکعتیں پڑھی پھر وہ آپ کے ساتھ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا اے فلانے تیری دو نمازوں میں سے کون سی نماز جو ہے وہ نماز شمار کی جائے یعنی فرض جو ت نے اکیلی پڑھی وہ یا جو ہمارے ساتھ پڑھی وہ اس سے معلومات آپ نے اس سے کافی تنبیہ کی اور بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو روکا یہاں بھی یہی ہے کہ وہ مسجد تو ایک ہی ہے ایک ہی حال ہے اسی کے اندر وہ ایک کنارے کو پڑھ رہا تھا اس لیے ویسے بھی غلط دیکھنے والے کو بھی عجیب معلوم ہو کہ بھائی کچھ لوگ تو جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں ایک اکیلا پڑھ رہا کیوں بھائی اکیلا کیوں پڑھ رہا ہے وہ تو یہ اس لیے آپ نے اس سے روکا حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن النبي ابن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن ابي حميد او عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي باب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالكم من فضلك هنا <تصفيق> <تصفيق> دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے داخل ہو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مفت ابواب ابو رحمتی اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے یہ ہے معنی اس کے اللہ مفتا علی ابو آبرحمتی جب مسجد میں جائے یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ مسجد میں جائیں تو دائیں پاؤں آگے بڑھائیں اور جب مسجد سے نکلیں تو بایاں پاؤں آگے پہلے نکالیں تو مسجد میں جاتے وقت یہ دعا ہو اللہ مفتحری اباب رحمتی اور فرمایا جب نکلے کوئی مسجد سے تو اس کو چاہیے کہے کہ اللہ اصل حکم ان اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کی دعا مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں تو اللهم افتح لي ابواب رحمتك जाते हुए अंदर और बाहर निकलते हुए اللهم اني اسرك من فوضيك حدثنا عبد الله بن مسلمه ابن قانب و قتيبه بن سعيد قالا حدثنا مالک दूसरी सनत و حدثنا يحيى بن يحيى یحیب قال قرات على مالك عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سلييم الزرقي عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عزا دخل احت کب المسد فلیئر کا رقع قبل آئی اجلیسا ابو قطع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اس کو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنی چاہیے یہ دو رکعت جو ہیں یہ تحیت المسجد ہے تو بیٹھنے سے پہلے ایک مسئلہ تو یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے اور بعض دفعہ یہ مسئلے اس پر اتنا اہتمام بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ الگ عجیب مصیبت ہو جاتی ہے کہ صاحب وہ حالانکہ وہ چیز سنت تھی مستحب تھی مگر اس کو ایسا فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور خیر یہ کہ وہ ایک جماعتی مسئلے بن جاتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی یہ کام نہ کر رہا ہو تو ہماری جماعت میں چلیں اللہ اکبر یعنی فرض چھوٹ جائے تو ہماری جماعت میں ہے لیکن وہ جو طریقہ ہماری جماعت میں چل رہا ہے اگر اس کے خلاف ہو تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے تو یہ تو یہی ہے شدت جو دین کے اندر تو بعض لوگوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب مسئلہ یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا جس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ مسجد میں اگر آئیں گے وہ تحیت المسد پڑھنی ہے تو پہلے بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے بیٹھ کے پھر نماز پڑھتے ہیں دو موجود ہے قبلس کا لفظ موجود ہے قبل اس کے کہ وہ بیٹھے مسجد میں جا کر بیٹھنے سے پہلے دو, دو رکعت پڑھنی اور ویسے بھی اس کو کامن سینس اور عقل بھی اسی کو مانتی دراصل یہ دو رکتیں کیا ہیں یہ جس کو تہیت المسجد کہا گیا تو تہیا کہتے ہیں جیسے آپ جس کو انگلش میں کہتے ہیں گریٹنگ آپ ایک, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتے السلام علیکم میں پوچھتا ہوں جب آپ یہاں آئیں ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب آئے ان کو سلام کرنا ہے تو کیا پہلے وہ آ کے بیٹھے گا پھر کھڑوں کے سلام کرے گا یا آنے کے بعد پہلے سلام کر کے بیٹھے گا تو عجیب بات ہے کہ دو رکعتیں جب وہ تحیت المسجد ہیں یعنی جب اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کے لیے ایک میٹنگ مطلب سلام جیسے پہ کرنا ہے ایک مسلمانوں کو ایسے اللہ کے لیے تحییہ ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے ہوگا نا یہ تو نہیں کہ پہلے بیٹھ گیا پھر کرو گے دو رگت پوٹ یہ کیسی طیت المسد ہوئی مگر یہ کہ بازروں کو پتہ نہیں کیوں شدت ہے کہ بھئی یہ چونکہ یہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے لہٰذا اسی پر چلیں گے تو اس میں یہ ایک بات ہی ہے اور جو مسئلہ ہے ان میں آگے بتاؤں گا حدثنا ابو بکر ابن وبی صحیح بقال حدثنا حسین بن علی انزا ادا قال حد عمرو بن يحيى الانصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن ابن سلييم ابن خالد الانصاري عن ابي قال صاحب رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى قال دخلت المسجد ورسول الله صلى بين زهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تركك تين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوسون قال دخل المسجد فلا يجلس ابو قطع جو صحابی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں تشریف رکھتے تھے مطلب یہ کہ لوگوں کا اس مجمع تھا آپ تشریف رکھتے تھے وہاں تو ابو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعت پڑھنے سے کس چیز نے تجھے روکا بھائی بیٹھنے سے پہلے قبل ان تجلس یہاں آ کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھتا ہے کس نے منع کیا تجھے یعنی کیا چیز بنی یہ رکاوٹ ابو قطع کہتے ہیں کہ میں نے رس کیا یار رسول اللہ میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے میں اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ میں خود پر جا کر بیٹھ ہی جاؤں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ دو رکت پڑھ لے یہاں تو اور زیادہ صاف لفظوں میں فرمایا نہ بیٹھے جب تک کہ یہاں تک کہ دو رقط پڑھ لے صاحب اس سے اور بھی لے لوں حدثنا احمد البنج الحنفی ابو آصم قالحدن عبید اللہ عن عن عن جابر عبداللہ قالقان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فقال صلی علی رقطی جابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا قرضہ تھا تو آپ نے میرا وہ قرضہ ادا فرمایا اور مجھے کچھ زیادہ بھی دیا دھوکہ مت کھائیے گا اس کو سود نہیں کہتے کبھی سمجھیں کہ جب قرضہ دے کر زیادہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو سود ہو گیا نہیں سود نہیں اس کو کہتے سود جب بنے گا کہ جب کے معاملہ ہی یہ ہو کہ صاحب سو ڈالر کے بدلے میں تو سو ڈالر لوں گا اور پچیس ڈالر اوپر لوں گا تو یہ ہے وہ سود لیکن اگر سو ڈالر دیا, دیا کسی نے قرضہ اور کوئی بات نہیں ہوئی وہ سو ڈالر واپس کرے اور ساتھ میں کوئی اور چیز بھی دے دے بطور شکریہ کہ اس میں کوئی حرض نہیں کو, کو سود نہیں کہتے سود معاملہ کرنے سے بنے گا خود بخود کوئی شخص دے دے اضافہ کر کے اس کو سود نہیں کہیں گے تو آپ نے کچھ اضافہ بھی کر کے دیا جابر ابن عبداللہ کو تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس مسجد میں حاضر ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ جس وقت مجھے قرضہ دیا آپ نے فرمایا قرضہ ادا کیا آپ نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھ لو یہ بھی وہی نماز ہوئی تحیت المسد حد دسناز کال حد دسنا ابھی کال حد شوبان حارف سمیا جاونا عبد اللہ یقور اس طرح منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا قدیم المدین امر عطل مسجد المسجد رقع تری جاوید عبداللہ کی روایت جو ابھی آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا تھا وہ جو قرضہ ہے وہ یہ تھا ایک اونٹ خریدا تھا اور اس کی قیمت ادا کرنی تھی جب مدی میں تشریف لایا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آؤں مسجد میں تو پھر آ کر کے پہلے نماز پڑھ لوں دو رکا تو یہ اس میں بھی وہی طیط المسجد کا مسئلہ ہے آگے ایک اور حدیث ہی نہیں کی وحدثني محمد بن مسنة قال حدثنا عبد الوهاب عن السقفية قال حدثنا عباد الله عن الوهاب بن كيسانا جابر بن عبد الله قال خلستم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغزات فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قُلْتُ نَام خَالَ فَدَعَ جَمَلَكْ وَدْخُلْ فَصَلِّ رَكَتَئِينَ قَالَ فَدَقَلْتُ فَصَلَّيْتُ سُمَّ رَجَعْتُ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گیا تو ہوا یہ کہ واپسی جب ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ میرے اونٹ جو ہے اس نے دیر لگا دی اور سست ہو گیا یعنی چلنے میں سستی اس نے کی دیر لگیورہ پہنچ گئے اور میں رات شام میں پہنچنے کے بجائے دوسرے دن صبح کو پہنچا میں مسجد میں آیا تو میں نے آپ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا آپ نے فرمایا اب آئے تم میں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا ٹھیک اپنا اونٹ جو ہے اسے چھوڑو اور اس کے مسجد میں جاؤ اور جا کر کے دو رکعت نماز پڑھو تو عبداللہ ابن جاب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا میں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر میں واپس آیا تو مطلب یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنے گھر وحدس محمد بن قال حدثنا کال یعنی ابا عاصم دوسری سند وحدس محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق کالا جمیان اخبر ابن جریش قال اخبر ابن ال شہاب ان ان عبد الرحمن ابن, ابن, او عن ابن وان اللہ, اللہ فی قدم ابن مالک رضی اللہ سفر سے چڑھے دن تشریف لایا کرتے تھے چڑھا دن کا مطلب کیا ہوا دوپہر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت دوہا کہلاتا ہے تو اس وقت آپ واپس تشریف لاتے مطلب یہ کہ شام میں نہیں آیا کر داخل ہوتے تھے یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی کہ رات میں یا شام میں مدینہ منورہ میں آئیں جہاں اس کی اور مسلحتیں تھیں وہاں یہ بھی تھی کہ بھئی گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے تھک تھکا کر کے اپنے کام کاج میں لگی ہوئی ہوں گی میلی کچیلی ہوں گی اس وقت لوگ اپنے گھروں کے اندر پہنچیں تو وہ اچھا نہیں ہے سفر سے تھک تھکا کر آ رہے ہیں تو لہذا گھر میں ایسے وقت میں پہنچیں کہ ابھی کام دھندا نہیں شروع ہو رہا ہے اور میل کچل اور کوڑا کچرا گھر کے اندر نہیں ہے اس وقت کوئی آدمی سفر سے آ رہا ہے تو پہنچے گا تو اور مطلب یہ کہ اس کے لیے خوشی کا سبب ہوگا یہ مسلحت معلوم ہوتی ہے تو بہرحال آپ دن چڑھے تشریف لاتے پھر جب آپ مدینے میں تشریف لے تو آپ پہلے مسجد میں پہنچتے بدعابل مسجد کا مطلب یہ ہے سارے کام کرنے سے پہلے آپ مسجد میں کرتے ہر کام کی ابتدا مسجد سے وہاں پہنچ کر پہلے دو رکعت نماز پڑھتے پھر آپ اس میں مسجد میں کچھ دیر تشریف رکھتے پھر اپنے حجر مبارکہ میں اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے یہ آپ کی عادت شریفہ تھی اب اس سے اچھا ایک منٹ میں مسئلہ بتا دیتا ہوں ان حدیثوں سے بعض فق خاص طور پر شفافین اور حنابلہ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دو رکعتیں جو تحیط المسجد کی ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان کے ہاں موقعہ اور غیر موقعہ کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تقسیم تو حنافیہ کے ہاں ہے لیکن وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یہ سنتیں اتنی ہیں کہ جیسے قریب بواج کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کے لیے اتنی ہدایتیں دی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ دو رکعتیں بہت اہم ہیں اسی واسطے ان کے ہاں ہر نماز سے پہلے ہر آدمی کو دو رکعت وہ پڑھنے کو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہاں تک تو صحیح لیکن بعض دبا ہوتا یہ کہ ایک آدمی پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مان لیجئے کہ زور کی نماز پڑھ لی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں عصر کی نماز تو پتا ہے اب تو دو رکعت کا مسئلہ کوئی نہیں رہا لیکن میں دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ آدمی جو ہے دو رکعت پہلے پڑھتے ہیں حالانکہ یہ تحیت المسجد ہے ایک بات تو یہ ذہن کر نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ ہن جو ہیں وہ اس خیال میں شوافے کے ساتھ نہیں ہے ان کا کہنا یہ کہ تحیت المسجد جو ہے یہ سنت مستحبہ ہے پڑھو تو ثواب نہ پڑھو تو گناہ نہیں یہ ان کا کہنا ہے اچھا میں ابھی بتاؤں گا وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ سنت موقع کے درجے میں قریب واجب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو ملتا ہے کہ آپ باہر سے جب تشریف دلاتے اور مسجد میں پہنچتے جیسا کہ حدیث میں آیا تب آپ دو رکعت پڑھتے تھے لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ جب حجرہ مبارکہ سے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو آپ دو رکعت پہلے پڑھتے پھر نماز میں آپ شروع کرتے یہ کہیں نہیں ملتا اس سے یہ معلوم ہوا کہ باہر سے سفر سے آنے والا یا مسجد کے باہر سے اپنے گھروں سے چل کر آنے والا جب گلیوں میں سے کوچوں میں سے سڑکوں میں سے ہوتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ بھائی اس کو تیوہیں مسجد اس وقت پڑھنی چاہیے جب کہ نماز کا کوئی وقت نہیں اس وقت دو رکعت پڑھ لے لیکن جب نماز کا وقت ہے تو پھر نماز جب شروع ہو رہی ہو پہلے دو رکعت پڑے اور پھر یہ نہیں ہے رہ گیا وہ مسئلہ کہ جس میں یہ تھا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور ایک صاحب ایک صاحبی آئے خطبے کے بیچ میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اتنی دیر سے کیسے آئے انہوں نے کہا کہ میں تم نے دو رکت کیوں نہیں پڑھی صاحب کھڑے ہو جاؤ دو رکت پڑھو یہ آپ نے فرمایا یا اسی طرح سے یہ بھی حدیث میں ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے انہوں نے کہا صاحب میرے پاس میں نہ آ رہا تھا اچھا اتنی دیر سے نہائے کپڑے نہیں تھے کپڑے پہلے تو ہوئے پھر نہ آیا آ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ دو رکت پڑھو اس سے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو خود بھی روک کر کے آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے دو رکتیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو رکتیں تو بہت اہم ہے اس کا جواب فقاہ حنافیہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس سے واقعتاً یہ بات آپ اصل میں ایک تو مسئلہ عام عموما کبھی کبھی بتلاتے تھے سب کے واسطے بعض دفعہ کوئی مسئلہ کسی کے لیے خاص بتلاتے تھے دیکھتے سے کہ اگر اس مسئلے کے اندر اس سے کوئی غفلت ہوئی ہے تو اس کو خاص طور پر وہ مسئلہ بتلا دیا اب عام حدیثیں عام حالات میں دوسری آ رہی ہیں لیکن ایک خاص حدیث خاص حکم اس ایک حدیث کے اندر آ رہا ہے تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عام مسئلہ جو ہے وہ عام ہی رہے گا یہ مسئلہ خاص ہے کسی خاص موقع کے لیے کسی خاص فرد کے لیے مثال میں دیتا ہوں مثلاً جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا جس آدمی کے اوپر فدیہ واجب ہے مثلاً کسی شخص کے روزے قدا ہو گئے اب اس کے نماز قدا ہو گئی اب اس کو فدیا ادا کرنا تو فدیہ جو مال سے ادا کرے گا وہ غریبوں کو دے یہ بات ہے یہ تو نہیں نا خود ہی کھال ہے ظاہر کا مسئلہ عام کیا ہے کہ بھئی فدیہ دو غریبوں کو یہ عام حکم ہے شریعت کا جو حدیثوں سے ملا لیکن ایک صحابی کا قصہ یہ کہ روزے کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی بی سے صحبت کر لی اب جناب وہ آ رہے روتے یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی یہ حرکت ہو گئی مجھ سے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دو مہینے کے روزے رکھو یا رسول اللہ دو مہینے کے کہاں سے رکھوں ایک روزے میں تو گڑبڑ ہو گئی میں جوان آدمی مجھ سے نہیں برداشت ہوا اب آپ دو مہینے کے فرما رہے ہیں مسلسل میں رکھوں گا تو جو, جو چیز غلطی جس وجہ سے ہوئی ہے وہ پھر مجھ سے ہو سکتی ہے میں جوان آدمی ہوں مجھ سے دو مہینے مسلسل روزے نہیں رکھے جا سکیں گے کی کیونکہ مسئلہ یہ موج... ہے فدیے کا کہ دو مہینے کے روزے جو رکھنے ہوں گے وہ مسلسل ہوں گے کنٹینیو ہوں گے بیچ میں ایک روزہ بھی گیپ نہیں آ سکتا ورنہ یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے دس دن کے رکھ لیے پھر اپنا دو دن چھوڑا پھر رکھ لیا مگر یہ فدیے کے اندر یہ بات موجود ہے کے ساتھ مسلسل دو مہینے کے رکھ لیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم مال سے فدی ادا کرو یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی آئی نہیں یار مدینے کے اندر میرے پاس مال کہاں سے آیا بخدا مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں آیا مدینے میں آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں ان کی مدد اس کی مدد کرو اپنے بھائی کی لوگ جو ہیں وہ چند لیا ڈونیشن لا کر کے دیا آپ نے فرمایا لے جا کر غریبوں کو دو تو تو یارسول بخدا مدینے کے اندر مجھ مجھ سے زیادہ جو کوئی غریب نہیں ہے تو میں کس کو لے جا کر دوں گا سب سے زیادہ غریب تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں آپ, آپ نے فرمایا لے جاؤ لے جا کر اپنے بچوں کو کھلا ظاہر ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خاص ہے اسی آدمی کے واسطے ایک مسئلہ عام ہے ایک مسئلہ خاص اسی طرح سے یہاں بھی ہوگا کہ دو رکعت کے بارے میں وہ آپ نے حکم خاص دیا ہے حکم عام یہی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑی جائے گی تو میں نے کہا کہ شوافے جو ہے تحیت المسجد کو بہت اہم کہہ رہے ہیں ہر نماز سے پہلے حنفیہ جو اس کو اہم نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دوسری حدیثیں جو موجود ہیں جن میں زہور سے پہلے کی چار اکات اور اسی طرح بعد میں دو رکعت اور فجر سے پہلے کی دو رکعتیں سنتیں جو الگ سے موجود ہیں زائر کے تحیت المسجد سے الگ ہیں ان تمام حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تحیت المسجد مستحب ہے پڑھ لیں تو ٹھیک نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا واللہ وحدثنا... یہ نہیں چل رہا بھائی ہو گیا واحد سنا ابن سعید بن جریری عنا عبد اللہ ابن شقیق کارق الطل عائشہ نبی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن شقیق سے روایت میں نے عائشہ سے رض کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علام صلاح و دحا پڑھتے تھے دوحا کی نماز تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ جب آپ کہیں باہر سے تشریف لاتے تو آپ پڑھتے تھے دوح کا لفظ اصل میں چڑھتے ہوا دن جو ہے اس, کا اس کے لیے بولتے ہیں وہ وقت جو ہے سورج طلوع کے بعد جب سورج کی دھوپ پھیل جائے تو یہ وقت ہے دہا کا اور یہ اس وقت تک دہائی کا وقت مانا جاتا ہے جب تک کہ دوپہر نہ ہو جائے دوپہر سے پہلے تک کا وقت جو ہے اور دھوپ کے پھیلنے سے یہ دہا کا وقت کہلاتا ہے تو اب یہ جو یہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ اسراق اور چاشت یہ اصل میں الفاظ کا فرق ہے کے عربی کا لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اچھی طرح سے دھوپ پھیل گئی ہے یہ معنی ہے شرق اشراق کے معنی یہ ہوں گے اور چاشت فارسی کا لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دھوپ میں تھوڑی سی گرمی بھی آ گئی ہے اور تیزی آ گئی ہے تو اسی واسطے اپنے یہاں جو اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں اشراق کی نماز کو الگ اور چارش کی نماز کو الگ لکھا ہے کہ دوپہر ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے وہ چاشت ہے اور سورج نکلنے کے ایک بیس پچیس منٹ کے بعد پڑھی جائے تو وہ اشراق ہے لیکن حدیث میں کوئی اس طرح کا فرق نظر نہیں آ رہا ہے دعا کا لفظ ہے جو اس پورے وقت کو کے لیے بولا جاتا ہے تو دحا کی نماز آپ کے پڑھتے تھے کہ نہیں یہ سوال تھا تو عائشہ کہتی کہ نہیں آپ نہیں پڑھتے تھے سوائے اس کے کہ آپ باہر سے تشریف لائیں ابھی اوپر جو حدیث پہلے گزر چکی ہے پچھلے ہفتے پڑھی گئی تھی اس میں آخری حدیث تھی کاب ابن مالک کی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کان سفرین اللہ نہارن فردا کہ آپ سفر سے دن میں دحا کے وقف کے میں تشریف لاتے تھے فیضا قدم بدعبل مسجد فصل رکھتے ہیں سمجال سفیر پھر جب آپ تشریف لاتے تو آپ مسجد میں پہلے جاتے اور وہاں دو رگت نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے تو دحا کے وقت میں آپ کا تشریف لانا سفر سے اور مسجد میں آ کر دول رگت پڑھنا تائشہ اسی کو کہہ رہی ہے تو جس کو ہاں جو مستقل لنس ایک نفل نماز سنت نماز جو زحاء کے وقت پڑھنے کی ہے وہ طائشہ اس کی بات نہیں کر رہی ہیں اس سے یتوں کا یہ کہ انکار کر رہی ہیں کہ نہیں آپ نہیں پڑھتے تھے تو یہ تو ہوا کا فرمانا آگے بھی حدیث طائشہ کی عبد اللہ شقیق اس کے راوی ہیں عبد اللہ ابن شقیق قارق الط الائشہ اقار نبی صلی اللہ عصل یس اللہ قارت اللہ اللہ عزی میں صرف سند کا فرق ہے لیکن ابھی جا کے سامنے آئے گا حد انہا کالت مارول اللہ و انکان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ یحب ان یعمل به خصیت ایام علی به الناس و یفرض علیہم اور وہ صحیح روایت ہے وہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہا کی نفل صبح سین سے صبح یہ نفل نماز کے لئے تسبیح اسی سے بنا نفل نماز کے لیے ہے تو میں نے آپ کو نفل کی نفل نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور میں پڑھتی ہوں تعشہ کہتی ہی میں پڑھتی ہوں تو اگر تعائشہ پڑھ رہی ہیں تو کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ ظاہر کہ انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لیا لیکن یہ, کہ یہ کہنا کہ میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا اس کی وجہ بتا رہی ہیں. کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو چھوڑتے تھے حالاں کہ آپ کو یہ پسند ہوتا کہ وہ عمل کریں تو وہ کا چھوڑنا اس لیے ہوا کرتا تھا تاکہ جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر فرض ہو جائے وہ فرض سمجھنے لگ جائیں تو کسی عمل کو آپ پسند کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ چھوڑتے تھے تاکہ امت کے لیے تنگی نہ ہو تو اس لیے آپ نے دوہا کی نماز جو ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں پڑھتے تھے تو اب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ پڑھتی ہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلیمی اللہ سے لیا کبھی آپ پڑھتے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھوڑا ہو بعد میں لیکن آگے کی حدیث بھی اور آ رہی ہے حدثنا شیبان ابن فروغ قال حدثنا عبدالوالیس قال حدثنا یزید یعنی الرشق قال حدثتنی معاذہ انہا سالت عائشہ کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلی اللہ علیہ وسلم قائد عرب و عرقاتین و سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زحا کی نماز کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو عائشہ نے کہا چار رکعتیں پڑھتے تھے اور آپ اس میں کچھ اضافہ فرمانا چاہیں تو اضافہ بھی فرما لیتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نماز پڑھتے تھے اشراق کی زہا کی تو یہ چار رکتوں کو ہونا طائشہ بتلا رہی ہیں وہاں دسنا محمد ابن مصنف ابن بشار قالا دسنا محمد ابن جعفر قالا حدثنا شعبان یزید بیادر اسناد مصر وقال یزید ما شاء ما پہلے لفظ تھا کہ ویزید ما شاء اس روایت میں ما شاء اللہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ آپ اضافہ فرما دیتے ہیں وحدثنا محمد بن بسنہ وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن عبی لیلہ قال ما اخبرنی احد انہو را ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن بشار في قوله <قطع> عبد الرحمن ابن ابی للہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی آدمی نے نہیں بتلایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحاء کی نماز پڑھتے دیکھا ہے سوائے امانی کے معلوم عائشہ کی روایت جو اوپر گزری وہ نہیں پہنچی ان تک تو امانی جو, جو ابو طالب کی بیٹی ہیں آپ کی کزن ہوئی تو ان سے یہ روایت ملی ہے ان کو عبدالرحمان ابن ابی للا کو اور امانی نے یہ بیان کیا حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے فتح مکہ والے دن امہانی گھر کا مکان مکہ مکرمہ میں تھا یہ ہجرت کر کے نہیں آئیں مدینہ طیبہ تو یہ وہیں رہتی تھیں تو فتح مکہ کے دن آپ ان کے گھر میں تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے آٹھ رکرتیں پڑھی دوہا کی اور وہ کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ ہلکی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ لمبی چوڑی نہ جو ہے دیر دیر تک کے قیام رکوع سجود وہ بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ رکوع اور سجدہ پورا کر رہے تھے یہ نہیں کہ جیسے مرغے کے ٹھونگے مارتے ہیں بعض لوگ رکوع بھی نہیں ہوا اور سجدہ بھی نہیں ہوا رکوع سجدہ پورا کر رہے تھے مگر بہت ہلکی نماز آپ نے پڑھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تصویح ہیں روکو اور سجدوں میں نہیں لمبی صورتیں نہیں پڑھی تو یہ امحانی کی روایت ہوئی اس میں معلوم ہوا کہ آٹھ رکعتیں پڑھی ہیں اور پہلے جو حدیث آ چکی وہ یہ کہ آپ نے چار پڑھی ہیں اور اگر آپ نے کبھی چاہا تو اس میں اضافہ بھی کیا ہے حدثني هرملۃ بن یحيى و محمد بن سلمت المرادی قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله ابن الحارث ان ابا عبد الله ابن الحارث ابن نوفل قال سالت وحرصت على ان اجد حدا من الناس يخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح صبحۃ الضحى فلم اجد احدا يحدثني بذلك غير غير امهاني بن بنت ابی طالب اقبلتنی ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتا بعدما ارتفعا نهار یوم الفتح فا اتی بصوب فا عليه علیه فا اختسل ثم قاما فرکا سمان رکاعت لا ادری اقیامه فی اطول ام رکوه ام سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم ارہو سبحاها قبل ولا بعد قال المرادی ان یونس ولم يقول اخبرنی تسابیه عبدالل... عبداللہ ابن الحر سبن نوفل کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا تھا اور مجھے اس بات کی حرص تھی کہ میں کسی ایسے آدمی کو پاؤں کہ جو مجھے خبر دے یہ بتلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا کی نماز پڑھی ہے تو مجھے کوئی آدمی نہیں ملا جو مجھے یہ حدیث بتلا سکے سوائے امنی بنتے ابی طالب کے انہوں نے مجھے خبر دی بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب دن بلند ہو گیا ارتفاع نہار اچھی طرح سے دن نکل آیا اور کافی دھوپ بلند ہو گئی پھیل گئی تو آپ تشریف لائے ایک کپڑے کا آپ کے لیے انتظام کیا گیا چادر اور اس سے پردہ کیا گیا آپ نے غسل فرمایا پھر آپ کھڑے ہو گئے تو اور آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھی ہیں تو میں نہیں بتلا مجھے کچھ یہ پتا نہ چلا کہ آپ کا قیام زیادہ لمبا تھا یہ رکوع تھا یا سجدہ مطلب یہ کہ اور وہ کلزال کل کا منتقار رکو سجدہ قیام سب ایک, ایک ہی جیسا لگ رہا تھا مطلب یہ کہ جتنا وقت قیام میں لگ رہا تھا اتنا رکوع میں اور یا سجدے میں کوئی ایک دوسرے سے پڑھ کر نہیں تھا وہی بات ہوئی کہ ہلکی نماز آپ نے پڑھی امہان ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ کو وہ نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے اور یہی وہ فرق ہے کہ جو فقان کیا ہے سنن مقدہ اور سنن مستحبہ کے اندر سنت مستحبہ وہ ہیں کہ جن کو جن کا دوسرا نام نفل بھی رکھ دیا اور یہ کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی اور معقدہ وہ ہیں کہ جن کی پابندی آپ نے فرمائی جیسے فجر کی سنتیں ہیں مغرب کی سنتیں ہیں حدثنا یحیٰ ابن یحیٰ قال قراتو على مالکان بن نظر ان ابا مر مر, مر, مر مولا امہانی بنت ابي طالب اخبره انہو سمع امہانی بنت ابي طالب تقول ذہبتو الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فبجدتو یختسلو فاطمہ ابنتو تستره بسوب قالت فسلمتو فقال من هذه قلت امہانی بنت ابي طالب قال مرحبا بی امہانی فلما فرغ من غسلہی قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في صوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زانا ابن ام, ام، ابن امي علي علي ابن ابي طالب انو قاتل رجلا رجلا اجرته فلانا ابن حبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام قالت ام مهاني وذلك دحان ابو مر جو مولا باندی غلام ہے آزاد کیے ہوئے امانی رضی اللہ عنہا کے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امانی انہوں نے سنا امہان بنت ابی طالب سے کہتے ہوئے کہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح والے سال عام الفتح یعنی اوپر تو گزر چکا یوم الفتح فتح مکہ جس دن ہوا اور یہاں عام الفتح جس سال فتح ہوا تو اس واسطے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں پھر میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا آپ غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہیں وہ ایک چادر سے پردہ کیے ہوئے تھی تو امہانی کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے تو میں نے کہا کہ امہانی ابی طالب آپ نے فرمایا کہ مرحبا کہ مطلب یہ خوش جیس کو کہتے نا ویلکم خوش آمدید بے بےانی جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے آٹھ رکتیں پڑھی ایک ہی چادر میں اپنے بدن کو لپیٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ پورے کپڑے آپ نے نہیں پہنے بس ایک لمبی چادر جو تھی نہ کر کے اپنے بدن کو لپیٹا اور اسی میں آپ نے آٹھ رکتیں نماز پڑھی تو جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پھرے وہاں سے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ میرا بھائی جو ہے علیبن ابھی طالب وہ اس کا خیال یہ کہ وہ ایسے آدمی کو ضرور قتل کر کے رہے گا کہ جس کو میں نے پناہ دے رکھی ہے اور فلاں ابن حبیرہ نام نہیں اس میں حدیث میں نام نہیں آ رہا ہے فلاں ابن حبیرہ ابن حبیرہ جو ہیں اس کا نام جو بھی ہے تو میں نے اس کو پناہ دیے اور علی جو ہیں وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لے کر آئی تھی بات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اے امہانی تم نے پناہ دے دی ہم, ہم نے بھی پناہ دے دی تو امہانی کہتے ہیں یہ دعا کا وقت تھا تو اس سے بہرحال ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اسلامی اصول ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی ایک فرد کسی غیر مسلم کو پناہ دے دے تو سارے مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے کوئی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پناہ کو کے خلاف کرے اور اس کو توڑے اس لیے کہ ایک مسلمان ایک وہ ایک فرد ہے پوری جماعت کا وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی مصلحتوں کی رعایت کرنی چاہیے ملکی اور قومی لیکن اگر ایک مسلمان پناہ دے دے سارے مسلمانوں کے ذمہ ہے اس پناہ کی رعایت کرنا یہ اس سے بات معلوم ہوئی اور جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ دحا کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور آٹھ رکعتیں پڑھی ہیں تو مہانی کی دو روایتیں آ گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی کئی روایتیں ہیں کہ جس میں کبھی تو یہ ہے کہ نہیں پڑھی کبھی ہے پڑھی ہے تو چار پڑھی کبھی زیادہ بھی کیا ہے یہ مختلف روایتیں ہیں تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کم اور زیادہ نماز پڑھ لے دو رکعتیں چار رکعتیں آٹھ رکعتیں تو درست ہوگا اور اگر نہیں بھی پڑی تو اس پر بھی کوئی تہمت نہیں ہوگی حد عبد عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال اصما دبائی کال حدنا ابنون کال حد واصل واسل ابن مولا ابی اویناسوت ادیلی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال یسبہ صدقہ فق الحتی صدقہ وک الطحمی صدقہ وق اللطین صدقہ وق القیر صدقہ و امر بل معروف صدقہ و ناہیون منکری صدقہ و یوزی من ظالی ابو ذرغاری اللہ نبی کریم صلی اللہ علام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب اس دن اس کا نکلتا ہے تو اس کے ہر تم میں سے ہر آدمی کے ہر عزب جو ہے اس کے ذمہ صدقہ دینا ہے مطلب یہ کہ انسان کے بدن میں ایک اور حدیث میں آتا ہے تین سو ساٹھ جو ہیں اس کے جوڑ ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر جوڑ جو ہے بدن کا اس پر صدقہ آ جاتا ہے، صدقہ واجب ہے یہ صدقہ کا مطلب کیا ہوا یعنی اللہ کی نعمت جو ہے اس کو حاصل ہے اس کی شکر گزاری کیونکہ صدقہ کہتے ہی اسی کو ہیں صدقہ صدق سے ہے جس کے معنی سچا سچ بولنا اور کسی اور تصدیق کرنا کسی کو سچا ماننا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ صدقہ جو کوئی آدمی دیتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں اس کو خرچ کرنا ہے اس بات کو ہم مانتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں تو ہر عزم انسان کا جب اللہ کی ایک نعمت ہے اس لیے کہ وہ عزم نہ ہو تو انسان کی زندگی میں اس سے پریشانی ہوگی تو جب اللہ کی نعمت ہے تو لہٰذ نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے ہر عزم سے تو ابھی کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ ہر تحمید یعنی الحمد کہنا صدقہ ہے اسی طرح سے کلو تحریر لطین لا الہ الا اللہ یہ بھی جو ہے صدقہ ہے اس سے بھی صدقہ ادا ہو گیا اسی طرح سے تقبیر اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے اس سے بھی ہو گیا امر بن معروف اچھی بات کی ہدایت کرنا کسی کو یہ بھی صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے تو معلوما کہ آزا اگر بدن کے بہت سے ہیں تو ان کے لیے صدقہ بھی اللہ نے کتنے آسان اور مختلف کر دیے ہیں کہ یہ ساری نیکیاں جتنے بھی نیک کام ہوں گے وہ سب کے سب صدقہ بنتے جائیں گے اور آپ نے فرمایا کہ ان سارے صدقوں کا مجموعہ کیا ہے کافی ہو جاتا ہے جس جو وہ ہیں دو رکعتیں کہ دو رکتیں اور وہ دہا کی سلاد و جو ہے اس کی دو رکتیں پڑھنا جو ہے معلوما کہ سارے صدقے پیدا ہو گئے اس لیے کہ اس میں الحمدللہ بھی ہے سبحان اللہ بھی ہے, لا الہ الا اللہ بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو یہ دو رکتیں ان تمام صدقات کے لیے کفایت کر جاتی ہیں یہ فضیلت معلوم ہوئی سلاۃ الحاقی حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا عبد قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو عثمان الحدی انا ان ابر قالا اوسانی خلیل اب سلاطین بیام سلاسطیام کل ور کہتا اوترا قبل ان قبل انا ابو حرضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی خلیل جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں ہو اس کو خلیل کہتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ خاص طور پر نبی کریم علیہ وسلم کے لیے یہ رس گولا کرتے تھے بڑے پیار میں کہ میرے خلیل نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تین باتوں کی ایک تو یہ کہ ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھا کروں اور دوسرا یہ کہ دو رکعتیں میں جو دوہا کی پڑھا کروں اور میں وطر پڑھوں سونے سے پہلے یہ مجھے آپ نے ہدایت فرمائی جہاں تک وطر کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اصل وقت تو اس کا جو آپ کے سن... آپ کا معمول مبارک تھا وہ یہی تھا کہ تحجد کے بعد آپ وطر پڑھا کرتے تھے اور جب کہ صبح ہونے کا وقت قریب آنے لگ جائے فجر سے پہلے تو تحجد کے بعد پڑھتے تھے آپ لیکن یہ اس شخص کے واسطے جس کو یہ خیال ہو کہ بھئی پتہ نہیں آنکھ کھلے کہ نہ کھلے تو وطر نہ چھوٹ جائے اس, اس لیے ان وطر کو پہلے پڑھ لیں تو تاکہ چھوٹ نہ پائے اسی کو اسی وجہ سے کہ وطر کا جو یہ اہتمام ہے کہ اگرچہ وقت اس کا مسنون وقت تو وہ تھا تعجد کے بعد مگر یہ کہ اس کو اگر یہ ڈر ہو کہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکیں گے تو چونکہ عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہذا عشاء کے بعد ہی پڑھ لو تو اس سے معلوم ہوا کہ وطر جو ہے یہ محض عام سنتوں کی طرح نہیں ہے اسی لیے اس کو شوافت و سنت مانتے ہیں صرف لیکن حنف یہ اس کو واجب کہتے ہیں کیونکہ اس سے اہمیت معلوم ہوئی حدیث میں کہ وطر بہت عام ہے چاہے کچھ ہو چاہے سونے سے پہلے پڑھنا پڑے مگر پڑھ لو اس کو حالو بن و حد ہارون ابن عبد اللہ محمد بن رافع کالا حدثنا ابن ابی عن عنتحق ابن عثمان عل ابراہیم ابن عبداللہ ابن حُنعین انبی مرہ مولا امحانی ام انبی دردہ قال عثانی حبیبی لم الم ادا عشتو بسیام صلاثت ایام ابنق الشہ وصلاط دحا وبی لا انام حتّہ اوتر یہ روایت ابو دردار رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابو مرہ جو آزاد کردہ غلام تھے مہانی کے جو روایت ان کی گزر چکی ہے یہ راوی ہیں ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے وصیت کی تین باتوں کی کہ اور میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا ہوں ان کو جب تک میں زندہ رہوں وہ تین, وہ تین باتیں کیا ہیں ایک تو ہر مہینے کے تین دن کے روزے اور ایک فلاط الدہ اور دوسرے یہ کہ میں نہ سو ہوں یہاں تک کے بھیتر پڑھ لوں میں تو جب پڑھ لیا جائے تو اپنا یہ کہ یقیناً یقین اس کی ادائیگی ہو گئی اب آگے چل کر کے اٹھے کہ نہیں اٹھے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے وقت سے پہلے بس یہاں سے دوسرے بات مالک حد ابن عمر ان المؤمنین مین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجاس الم عزن پچھلے باب میں تو وطر کا ذکر آیا تھا کہ عضرت ابو ہریرا اور ابو دردار رضی اللہ عنہ کی روایتیں آ رہی تھیں جس میں یہ کہ آپ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کریں تو میں نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ آپ تحجد ادا فرمانے کے بعد پھر وطر پڑھا کرتے تھے تو لیکن آپ نے دو صحابی کو یہ ہدایت فرمائی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیں تو یہ تھا کہ اصل وقت اس کا عیشہ کے بعد سے چونکہ شروع ہوتا ہے عشا کی نماز پڑھ کے تو اس واسطے جن کو یہ خیال ہو کہ معلوم نہیں تحجد میں اٹھنا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ اپنا وطرے پڑھ لیں اور سو جائیں تو یہ زیادہ اطمینان کی بات ہے تو دونوں صورتیں اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک یہ قولی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عشاء کے بات پڑھ لی جائے سونے سے پہلے اور آپ کے عمل سے تحجد کے بعد پڑھنا ثابت ہے دونوں صورتیں درست ہو جائیں گی لیکن یہ کہ اگر کسی شخص نے وطر عشاء کے بعد پڑھ لیے اور پھر تحج میں اٹھ گیا اور تحجد پڑے تو پھر ویتر دہرانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ایک را ایک رات کے اندر دو بیتر نہیں ہوتے یہ بات بھی ایک حدیث سے صاف ہے اس میں یہ باب اب جو شروع ہوا ہے اور حدیث پڑھی ہے اس میں, فجر میں دو رقع سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے اس پورے باب میں تو حضرت حفصہ رضی اللہ انہا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب معذن صبح کی نماز کے لیے اذان سے فارغ ہو جاتا اور صبح نکل آتی تو آپ دو رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے قبل اس کے کہ فرض نماز کھڑی کی جائے تو یہ ہلکی رکعتیں پڑھنا یعنی دو رکعتیں جو سنت پڑھی جاتی تھیں وہ لمبی چوڑی نہیں جیسے تحجد کے اندر آپ لمبی قرآتیں کیا کرتے تھے وہ صورت جو ہے یہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں یہ ہلکی ہوتی تھی ابن العفر کالحتنا شوبہ محمد کالہ سمیت النافیان يحدث بن عمر انحفسہ کالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا ترالفر السلی اللہ قطع خفی فتح یہ بھی حضرت حفصہ ہے اور وہ الفاظ کا یہ فرق ہے کہ آپ انہوں نے فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے ہلکی اس کا معنی یہ ہو گئے کہ فجر ہونے کے بعد اب کوئی نماز نہیں ہے نہ کوئی نفل ہے بس دو رکعتیں سنتیں پڑھنی ہیں فرض سے پہلے اور اس میں بھی لفظ خفی بتائن ہلکا پڑھنا آگے بھی حضرت حفظائی کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر روشن ہو جاتی مطلب خوب فجر ہو جاتی تو آپ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے حدثنا عمر الناقد قال حدثنا آبدہ ابن سلیمان کال حدسنا اشام ابن عربان ابی عائشہ خالد رسول اللہ صلی رقط الفجر اضاثمی الزان و یوخفر پما پہلی روایتیں حضرت حفصہ کی ہیں یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتیں پڑھا کرتے تھے جب اذان سنا کرتے اور آپ ان دونوں رکعتوں کو بہت ہلکا پڑھتے تھے لمبی قرآت اس میں نہیں کرتے تھے آپ مختصر اس میں صورتیں پڑھتے ہوں گے چھوٹی صورتیں جیسا کہ آگے بھی ذکر آئے گا حد محمد ابل مسن حدثنا ابن ابی عدیٰ نشام نبی سلمان عائشہ ان نبی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم قانوس بین الداۃ عائشہ سے روایت ہے کہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اذان اور اقامت کے بیچ میں صبح کی نماز کے لیے تو صبح کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی تو اقامت سے پہلے آپ دو رکعت وہی سنت پڑھتے ہیں وحدسنا محمد ابن مسن کال حد عبد الوہا قال سمیت و یابن سعید کال اخبر عنی محمد ابن عبدالرحمن انسمیا امرا تو حدث جو سلی رکھا تھا الفجری فعف حتٰ انی اقول حلقی قرآن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوڑکاتے وہ سنت پڑھا کرتے تھے اور آپ ہلکی پڑھتے تھے یہاں تک کہ میں کہتی کہ آپ نے اس میں سورہ ام قرآن یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی یعنی اتنی آپ ہلکی نماز پڑھتے تھے یہ مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور بلکہ ایک بہت ہلکی کہ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی نہیں پڑھی ہوگی من عش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی بھی چیز کے اتنا اہتمام نہیں کرتے نوافل نفل نمازوں میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا کہ فجر سے پہلے کی دو رکتوں کا تو اس, اس کے آپ بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اشد و معذر کا مطلب زیادہ پابندی کرنا تو ان دو رکتوں کی اسی سے تمام محدثین نے اور فقہ نے یہ سمجھا ہے کہ فجر کی دو رکتیں جو ہیں سنت یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے انہیں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ زیادہ زیادہ پابندی اس کی کرتے تھے تو حنفیہ کے یہاں سیریز کو سنت معدہ کہتے من اسرع الفجر الفاظ کا فرق اشد و محاذ تھا جس کے مانا زیادہ پابندی کرنے کے اور اس میں حضرت عائشہ کی اس روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل کے اندر کسی میں بھی اتنی زیادہ توجہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کی طرف آپ کو میں نے بہت متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو مطلب وہی اہتمام آپ کے پاس ان دو رکعتوں کا زیادہ تھا حدثنا محمد بن عبید الغبری قال حدثنا ابو اوانا عن انصرال عن ابن اوفان سعید ابن شام ال عائشہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالق الفجری خیر دنیا و مافیہ نبی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں یہی وہ سنت دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے ساری دنیا و معافی جو ہے اس سے یہ دو رکعتیں فجر کی یہ سنت جو ہیں یہ آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے وحدس حبیب کالحدنا معتمر قالقی قال حدنا قطعۃ انصرارا انصاد ان عائشہ نبی صلی اللہ وسلم قال فیشانفرحمہ احب المنیا جمیان کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نکلنے کے وقت کی جو دو رکعتیں ہوتی تھیں ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے یہ دنیا پوری دنیا سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں حدسنی محمد بن عباد و ابن ابی عمر حدثنا مروان بن ابنیہ ان عزیت و ابن القیسن ان ابی حاضم ان ابیرہ ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فضل وقل واللہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلاح نے فضر کی دو رکتوں میں وہ سنت کا ذکر ہے آپ نے قریول کا فرون اور قرب اللہ حاحت پڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو ہلکی پڑھنا چھوٹی صورتیں اور پھر ان دو صورتوں کی بھی اہمیت کہ ان دو صورتوں کو آپ قدر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں قریول کا فرون دوسری رکعت میں قرب اللہ وحدثنا قطبض بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أقبلني سعيد بن يسار أن ابن عباس أقبله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعته الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما منزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله وشد بينا مسلمون ابن عباس رضي الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دورکتوں میں پہلی میں تو قولو امنہ بلاہ و ماضی علیہ و مانزل ابراہیم اور اسماعیلہ یہ پہلے سپارے کے آخر کی کے آیت ہیں آپ ان کو پڑھا کرتے تھے اور دوسری میں جو ہے وہ آمنا نابلّاہ وشد بنا مسلمون یہ بھی سورہ بقرائی کی آیت ہیں تیسرے سپارہ کے اندر تو یہ پہلی رکعت میں پہلے سپارے کے آخر کی آیت اور دوسری رکعت میں یہ جو ہے آمنا بلّہ ارشد مسلمون یہ تیسرے سپارے کے اندر پڑھا کرتے تھے تو یہ آپ کی معلومات کبھی قلعی الکافرون قلب اللہ پڑھ لی کبھی کچھ اور پڑھ لیا تو مطلب مختصر ضرور ہوتا تھا آگ ہے کہ انیب ن عباس کالقان رسول اللہ صلّم آمنا الفضل وما انزل بلّہ یہ تو سورہ بقرہ کی ولطیف علیہ تلّر متین کہ پہلی رکعت میں آ انزل بلّہ سورہ بقرہ کی اور دوسری میں سورہ آل عمران کی تعلق متین خلیہ الکتابی تعالق متین صوبۂ بیننابین یہ آپ پڑھا کرتے تھے تو وہی میں جیسے کہا کہ مختلف آیتوں کو پڑھنا ثابت ہے تو عام طور پر تو جو فکہ نے بھی لکھا ہے کہ قُلْ يَا الْكَافِرُونَ قُلْ فرون قرول یہ پڑھنا تو یہ بھی آپ کی سننا سے ثابت ہے حدثنا محمد ابن عبداللہ بن نمع قال حدثنا ابو خالد ان سلیمان بن حیان عن داود بن اب ہند عن نعمان بن سالم ان اب ابن اوس قالحسن امبسا ابن ابي في مرضه الذي في حديث يتسار الى قال سمعت ام حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى يقول من صلى اثنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بهن في الجنه قالت ام حبيبه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن بثم فما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه وقال عمل بن اوس مات منظو سمیت ہوں نہ بن امبسا وقار نعمان ابن سالم ماتم نہ منظو سمیت ہن من امربن اوسمان ابن, ابن سالم امربن اوس سے اور وہ امبسا ابن ابی سفیان جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا اس بیماری میں تھے تو انہوں نے ایک حدیث سنائی اور جو بہت یعنی جس سے خوشی ہوئی ہے اس حدیث سے وہ حدیث کیا تھی کہ رسول میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام حبیبہ جو ہیں وہ ان کی بہن ہو گئی امبسا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ تھیں ام المؤمنین ام حبیبہ تو یہ ان سے روایت کرتے ہیں اپنی بہن سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے بارہ رکتیں دن اور رات کے اندر پڑھ لیں یہ سنت ہیں ہم... سنتیں اس کے لیے ان کی برکت سے ان بارہ رکتوں کو اس برکت سے جنت میں گھر بنایا جائے گا ام حبیبہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا تھا میں نے چھوڑا ہی نہیں میں نے ان بارہ رکتوں کو برابر پڑھا امباسا کہتے ہیں کہ جب سے میں نے محبا سے سنا میں نے بھی نہیں چھوڑا ان کو عمر ابن ہاؤس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے امبسا سے سنا تھا میں نے بھی نہیں چھوڑا ان کو اور نعمان ابن سالم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عمر ابن ہاؤس سے ان کو سنا میں نے ان کو, ان کو نہیں چھوڑا پابندی کی یہ بارہ رکعتیں ہیں بارہ کس طرح ہوں گی دو رکعتیں تو فجر کی ہو گئی فجر سے پہلے کی اور دو رکعتیں ہو گئی زہر کے بعد کی اور دو رکعتیں ہو گئی مغرب کے بعد کی اور دو رکعتیں ہوئی عشاء کی بعد کی کتنی ہو گئیں اور زہر سے پہلے کی چار یہ بارہ ہوئیں اس طرح سے یہی ہے وہ بنیاد جو حنفیہ کی ہاں ان کو سنت معذہ کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ رکعتیں سنت موقع ہیں اصل سے پہلے چار مستحب ہیں اور عشاء سے پہلے کی چار مستحب ہیں لیکن یہ بارہ جو ہیں پجر سے پہلے کی دو زہر سے پہلے کی چار اور زہر کے بعد کی دو اور اسی طرح سے مغرب کے بعد کی دو اور عشاء کے بعد کی دو یہ سنت مؤکدہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ فضیلت بتلائی اور جو راوی ہیں اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن جب سے ہم نے یہ سنا ہم پابندی کرتے رہے چھوڑا نہیں تو یہ سنتوں کا ایک, ایک, ایک, ایک اہمیت جب آپ نے بتلائی تو جس چیز کی آپ اہمیت بتلائیں وہ موقت ہو جاتی ہے حدثنا ابو غسان المسماعی قالحدنا ابشر بن قال حدثنا ابن المفطل قالحدنا داود علی نعمان ابن سلم بحادر اسناط منصلی اثرت تطوان بنیا لہو بے تم فل جننا تو نعمان ابن سالم جو ہیں وہی جو اوپر آئے ہیں انہوں نے اسی صنعت سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس نے بارہ نفلی سجدے کیے سجدے سے مراد یعنی وہ نماز ہی ہے تو بارہ جس نے نقدیں پڑھی تطوع کا مطلب جو فرض نہیں ہے تو کسی دن تو اس کو لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا وعدسنا محمد بن بشار قال عدسنا محمد بن جافر قال عدسنا شوبع عن النومان بن سالم عن عبر بن أوس عن أنبساء بن أبي صفیان عن, عن أم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم سنتين عشر ركتا تطوعا غير فريضة إلا بن الله له بيتا في الجنة أو إلا بنية له بيت في الجنة قالت أم حبيب فما برحت أن أصلي فما وقال مابرح مابرحت ما تو محبیبہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب کوئی مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر ابو بکربر صعبس ابو السلام حد نبن عمر تمہار اللہ صلیٰ قبل حاصل وبعد علیہ شاہ الجماع تمہ نبی صلی اللہ علم سی ویت ابن عمل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دوڑکتیں اس کے بعد دوڑکتیں مغرب کے بعد دو لغتیں عشاء کے بعد دو لغتیں جمعہ کے بعد دو لغتیں پڑھیں اور مغرب اور عشاء اور جمعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھی اس سے دو باتیں معلوم ہوئی میں نے ابھی بتلایا تھا کہ زور سے پہلے چار رغتیں بن گئی لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے دو لکتیں پڑھی ہیں تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ نے کبھی دو پڑھی ہوں گی کبھی چار پڑھی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے شروع میں دو پڑھی ہوں گی پھر آپ نے بعد میں جو بارہ رکعتوں والی بات ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو ہے پھر چار پڑھی اور یہ میں اس چیز گنا پر قیاس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ان کی پابندی کی تو ظاہر ہے کہ ان کا پابندی کرنا آخر پر یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا آخری عمل چار رکعتوں کا ہے پہلے آپ دو پڑھتے ہوں گے زور سے پہلے کی کیونکہ یہ بارہ نہیں بن پاتی زور سے پہلے دو اور اس کے بعد کی دو چار ہو گئی مغل کے بعد دو اور عشا کے بعد دو چار اور چار آٹھ اور جمعہ کے بعد تو خیر زہر کی جگہ پر ہے تو لہذا یہ اس طرح آٹھ بنتی ہیں تو بارہ نہیں بنتی اس لیے وہ حدیث کو آخری حدیث کہا جانا چاہیے ایک تو مسئلہ یہ سمجھ ہے دوسری بات یہ کہ بلکہ تین مسئلے آئے دوسرے یہ کہ جمعہ کے بعد دو رکھتے ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جمعہ کے بعد تو دو ہی رکھتے ہیں بات صحیح ہے اس لیے کہ جب جمعہ قائم مقام ہے ظہر کے اور ظہر کے بعد دو رکھتے ہیں جمعہ کے بعد دو رکھتے ہیں بات وہ ایک حد تک صحیح ہے مگر چونکہ ایک اور روایتیں بھی ہیں جس سے یہ ایک ایک صحابی جو ان کا چار اکتیں پڑھنا یا رسول اللہ سے اثر کبھی ثابت ہے کہ مسجد میں پڑھتے تو چار اور گھر میں آ کے پڑھتے تو دو اس لیے فخار حنفیہ نے چار اور دو کو ملا لیا دو زیادہ اہم ہے چار چار پڑھ لے وہ زیادہ اچھا اور چار اور دو نو ملا کے پڑھ لے یہ اور بھی اچھا ہے زیادہ نماز ہوگی کوئی رقص ہے نہیں یہ ہے حنفی فخار کا کہنا تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکل یہ سنتیں جو ہیں گھر کے اندر پڑی ہیں مغرب کی عشاء کی اور جمعہ کی مغرب سنتیں جو آپ نے گھر کے اندر پڑی ہیں اس سے بعض الحرار کا کہنا یہ ہے کہ کچھ جیسے مثلا مالکیہ اور سفیان سوری کا کہنا یہ ہے کہ دن کی سنتیں تو مسجد میں پڑیں اور رات کی سنتیں گھر میں پڑ رہے ہیں یہ تو ان کا کہنا ہے لیکن عام فکار کا یہ کہنا ہے کہ نہیں سنتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی پڑھی جانی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اہتمام فرمایا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سنتیں کبھی مسجد کے اندر پڑھی ہوں تو یہ آپ کا ہمیشہ کا عمل جو تھا وہ گھر کے اندر پڑھنے کا تھا اس لیے سنتوں کا گھر میں پڑھا جانا اچھا ہے اور آپ نے اس کی ہدایت بھی فرمائی کہ گھروں کے اندر بھی تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ رکھو یعنی فرض تو پڑھو مسجد میں سنتیں پڑھو گھر میں جا کر گھروں کو خالی مت چھوڑو نماز سے یہ آپ کی ہدایت بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سنتیں پڑھی جائیں گی نفل پڑھی جائیں گی فرض تو پڑھنے سے رہے آج کل یہاں الٹا ہوگیا اس ملک میں آ کے ہم لوگ کیا کرنے لگے فرض تو پڑھنے لگے گھر کے اندر اور جو نفل نمازیں ہیں چاہے وہ سب برات کی ہوں سب قدر کی ہوں یا کسی اور کی وہ آ کر مسجد میں تمام سے پڑھتے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قال, عن عن الله قال صلات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسين عن قائد بن عبد الله الصديق قال سئلت عاصم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطويف فقال كان يصلي في بيته قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويستر بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل ثلاث ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وکان اضافر وقائے وسدا و اضافر وقن رکھ عائشہ عبد اللہ ابن الشقی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نمازوں کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میرے گھر میں دوہرے سے پہلے چار رکتیں پڑھتے تھے اور زیادہ ساتھ بھی پڑھا کرتے تھے معلوم وہ کسی وقت آپ نے دو پڑھ لی ہوں گی ورنہ عمل آپ کا چار کا ہے پھر آپ نکل باہر تشریف لے جاتے مسجد میں اور لوگوں کو آپ نماز پڑھاتے پھر آپ اجرا میں تشریف لے دو رکعت پڑھتے معلوم معلومات ہر سنت آپ گھر کے اندر پڑھیں اور آپ مغرب میں مغرب کی نماز لوگوں کو پڑھاتے پھر آپ تشریف لے دو رگتیں پڑھتے یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے مغرب سے پہلے دو رکعتوں کا اس میں ذکر نہیں وہ ہے ایک اور حدیث لیکن اس میں نہیں ہے معلوم معلوما کہ پابندی آپ اس کے نہیں کرتے تھے مغرب کے بعد جو ہے یہ دو رکعتوں کا حضرت عائشہ کہہ رہی کہ آپ مغرب کی نماز لوگوں کو پڑھاتے پھر تصیب لاتے دو رکعتیں پڑھتے اور پھر لوگوں کو نماز آب کی پڑھاتے اور میرے گھر میں تسیف لاتے پھر دو رکعتیں پڑھتے اور رات کی نمازیں آپ نو رکعتیں پڑھا کرتے تھے وطر کے ساتھ یعنی اس میں وطر بھی شامل اور اسی طرح سے آپ رات میں لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اور کبھی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے بیٹھ کر یعنی کبھی کبھی بیٹھ کر بھی پڑھی آپ نے نواز اور جب آپ پڑھتے کھڑے ہو کر کے تو رکو اور سجدہ بھی کھڑے کھڑے کرتے مطلب یہ نہیں ہوتا تھا بیٹھنے کے بعد رکو ہو رہا ہے یا سجدہ ہو رہا ہے کھڑے تو کھڑے ہونے کے بعد رکو اور سجدہ ہوتا تھا اور اگر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے تو بیٹھے ہی ہوئے آپ رکو اور سجدہ کرتے تھے اس کے لیے کڑے نہیں ہوتے تھے اور جب سزا نکل آتی تو آپ دو رکا پڑھتے تھے جو سنت ہے بس ان شاء اللہ کالا اخبر قالت ما کالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیئن من قرآ حتی اذا بقی من او قام مسئلہ ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھی پڑھے تو رکو بھی بیٹھ کر کر لے اور سجدہ بھی بیٹھ کر کرے گا اور کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے تو رکو بھی اور سجدہ بھی کھڑے ہونے کی حالت نہیں ہوگا یہاں <خخخ> سے ایک دوسری صورت آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور وہ یہ کہہ کہ رہا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے بیٹھ کر, بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو عمر زیادہ ہوئی تو پھر آپ جو ہیں بیٹھ کر پڑھنے لگتے تھے رات کی نماز یہاں تک کہ جب اس سورج کی جس کی تلاوت فرماتے ہوتے تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے پھر ان کو پڑھتے اور پھر رکو فرماتے اس سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ رکعت کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر پڑھنا اور کچھ حصہ جو ہے بیٹھ کر پڑھنا چاہے شروع میں کھڑا ہے بعد میں بیٹھ جائے اور شروع میں بیٹھا ہے بیچ میں کھڑا ہو جائے یہ صورتیں جائز ہیں اس پر تمام فکار اتفاق ہے شبافے کا بھی مالکیہ کا اور امام ابو حنیفہ کبھی امام نوہ بھی نقل کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد خانہ میں ان کا ایک کال یہ ہے کہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بیچ میں نہیں بیٹھے رکعت کے اندر تو ایک تو یہ بات ہوئی لیکن بہران تمام اور فقاط کا یہ کہنا ہے چرف سے لیکن اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رات کی نمازوں میں طول قراعت لمبی قراعت جو ہے وہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قراعت کرتے تھے چاہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہوں بیٹھ کر پڑھتے ہوں تو یہ بات اس وقت تھی شوافے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ قراعت لمبی کرنا رکتوں کی کثرت کے مقابلے میں لیکن اب جو ہے ان کے نزدیک رکتیں زیادہ ہونا لمبی قراعت کے مقابلے میں اچھا ہے حنفیہ یہ بات نہیں کہتے حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن شریف کی قراعت جو ہے لمبی ہو رکتیں کم ہی ہو نفل نماز کے اندر وہ بھی یہی مستعب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیونکہ یہی تھا قرآدوں کا لمبا ہونا اور اصل بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل نماز جو ہے اس میں مقصود ہی قرآن شریف کی تلاوت ہے حضرت نانا کی اللہ علیہ کے بقول کہ نماز تو دراصل ظرف ہے اور اصل جو چیز برتن کے اندر ہو جیسے ہوتی ہے وہی اصل ہوتی ہے اور وہ ہے قرآن شریف نماز کے اندر اس واسطے جب وہ اصل ہے تو اس کی قرآد کا لمبا ہونا زیادہ اچھا ہوگا اور چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے اگر عزر ہے تب تو فرض میں بھی ہوگا واجب میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے عضر ہے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن بغیر عزر کے فرض اور واجب تو جائز نہیں ہوگی بیٹھ کر پڑھنا لیکن نفل نمازوں کے اندر اجازت ہے بغیر عزر کے بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا البتہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ہوگا جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی پورا ہی ثواب ملتا تھا یہی بات ہے جو علماء کہہ رہے ہیں دسنا ابن نمیر قال حدثنا محمد بن ابن قال حدثنا محمد بن عامر قال دسنی محمد بن ابراہیم ابن ابقاص قالقل تو عائش قیف کان یسما رسول اللہ سے رکتیں قالد کا نقل و یعقا کا فرقا تو علقامہ وقاص کہتے ہیں کہ میں نے تائسر رضی اللہ علیہ سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم رکعتوں میں جس میں کہ آپ بیٹھ کر پہنچتے تھے آپ کیسے کرتے تھے تو نے کہا کہ آپ اس میں کرتے تھے قرآن سے ہی پڑھتے تھے جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ رکو کرنا ہو تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے پھر رکو کرتے تھے تو <laughs> اسے میں نے جیسے بتایا کہ دونوں سوتے ہیں پہلی حدیث میں یہ ہے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر رکو اور سجدہ اور اس میں معلوم ہوا کہ اگر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر رکو سجدہ بھی کر سکتے ہیں دونوں سوتے جائز ہیں حد ابن الحیہ قال اقبر ابن سعید اللہ ابن الشقی قالق الطور نبی وقاعدنس عبد اللہ ابن الشقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو عائشہ نے کہا کہ ہاں لوگوں نے جب آپ کو کمزور کر دیا تھا اس کے بعد سے کمزوری آ گئی تھی بدن میں اس لئے لوگوں کو کمزور کرنے کے مانا یہ ہے کہ آپ کو غمی لوگوں کا تھا لوگوں کی اصلاح لوگوں کے نجات کی فکر برائیوں سے ان کے ان کو بچانے کی فکر ان ساری باتوں میں جب آدمی ظاہر ہے کہ غم اور علم میں ہو اور کاموں کا بوجھ اور فکرات زیادہ ہوں تو وہ جلدی پورا ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس لحاظ سے تائسا نے یہ بات فرمائی محمد ابن حاطم ابن, ابن, ابن, ابن, ابن عبد اللہ حجا ابن محمد خالق اخبر عنی عثمان ابنبی صلیمانبیت عائشہ رسول اللہ صلی السلم کا انتقال نہیں ہوا تک کہ آپ بیٹھ کر بھی بیٹھ کر کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ نفل نماز مراد ہے حد دسنی محمد ابن حاطم و حسن الحلوانی حلقلا عمان زید قالحسن الحدسنا زید ابن الحباب قالحدنی بحاق ابن عثمان قالحدنی عبد اللہ ابن عربان ابی عناصہ خالم بدن رسول اللہ صلی سلم و سکولہ کانا اکثر اسراتی تو ایسا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بدن ذرا جاری ہو گیا تھا مطلب یہ ہے کہ وسکولہ اور وزنی ہو گیا تھا جو, جو جوانی میں جیسا ہوتا ہے کہ بدن چست اور بیلنس میں رہتا ہے تو پڑھاپا جب آ گیا وہ بدن میں وہ بازنی رہتی تو آپ اکثر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے نماز ہے رسول اللہ صلیم صلی اللہ فی حتى كان قبل وفاتی في فقانتی قائد و قان اقرا کوئی وربطل اتولیمن حضرت حفصہ کی روایت اب تک تو حضرت عائشہ کی روایتیں آ رہی تھی حضرت حفصہ کی ہے وہ آتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نفلی نمازوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھتا نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ کی وفات سے ایک سال پہلے تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے صبح نفل نماز کو کہتے ہیں سین سے اور آپ سورتیں سورت پڑھا کرتے تھے کوئی وقتی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ خوب لمبی ہو جاتی تھی تو آپ ٹھہر ٹھہر کر چونکہ جلدی جلدی نہیں پڑھا کرتے تھے آپ قرآن شریف تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جس سے وہ رقت لمبی ہو جاتی تھی تو اس لیے بیٹھ کر پڑھتے تھے تو کرات لمبی پھر ٹہر ٹہر کر پڑنا تو اس میں دیر لگتی آگے کی روایت میں ہے کہ ایک سال پہلے یا دو سال پہلے حدسنی زہیل بن حرب قال حتسنا جریر اپنے منصور ان ہلال ابن یصا ان اب یہ ابن امر قالہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل قائما نصف الصلاه نصف الصلاه قال فأتيت فوجدته يصلي جالسا فوبع يدي على رأسي فقال ما لك يا الله بن عمر قلت فضست يا رسول الله انك قلت صلاه الرجل قائما على نصف الصلاه وانت تصلي قائما قال اجر ولكنني لست كاحد منكم عبد الله بن عمر بن العاص رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے یعنی ثواب کے لحاظ تو میں کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھا جیسے ہوتا ہے نا کوئی بات بڑی تعجب کی ہوتی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تو میں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابنان کیا بات ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے آدمی کا نماز پڑھنا آدھی نماز ہے اور آپ تو بیٹھ کر نماز پڑھے آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن میں تم میں سے, کسی, تم میں سے کس کے, کسی کے جیسا نہیں ہوں یعنی مطلب یہ کہ میری بات الگ ہے عام تو یہی ہے لیکن مجھ, میرا مسئلہ الگ ہے تو جبکہ میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں تو مجھے سواب پورا ہی ملے گا یہ حاصل ہوا. یہاں تک تو ہو گیا رات کی نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی کا جواز سامنے آیا اب جو ہے مسئلہ یہ کہ رات کی نماز ہوتی کتنی رکعتیں تھیں یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے عورت آئے رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور یوتی تر منہا باہدین اور پھر ایک رکعت کے ذریعے سے بتر کر لیا کرتے تھے پھر جب آپ اس سے فارغ ہوتے یعنی ان نماز سے تو پھر آپ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ معذن آتے تو پھر آپ دو رکعتیں ہلکی پڑھ لیا کرتے تھے وہ سنت کی تو یہ ہے حدیث ایک تو یہ کہ رات کی نمازوں کی تعداد جو ہے اس میں الفاظ کا فرق ہے کہیں تو اس میں جیسے گیارہ آئیں ہیں اور آگے کہیں تیرہ تیرہ آنے والی آگے کی حدیثوں میں ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بتر جو ہے یہ ترومینا ویواہ رتین اس میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ایک رکت سے آپ وطر کر لیا کرتے تھے تو ایک بات یہ ہوئی کہ ایک رکت کی بتر ہے یہ دو مسئلے ہیں جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے اس میں تو یہ ہے کہ, کہ کہیں تو آہ صرف تحجد کی نماز کا ذکر ہے اور کسی اور کو نہیں جوڑا تو آٹھ رکتیں بتلا دیں کہیں وطر کو جوڑا تو اس کے ساتھ گیارہ رکتیں جیسے اس میں ہے اور جو فجر کی دو رکتیں ان کو الگ کر دیا سنت کو اور جہاں تیرہ رکتوں کا ذکر ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ آٹھ رکتیں تو ہو گئیں تحجود کی اور تین رکعتیں ویتر کی ہو گئیں اور دو رکعتیں جو ہیں وہ فجر کی سنتوں کے ہو گئی اس طرح سے یہ مسئلہ جمع ہو جاتا ہے جہاں تک مسئلہ ہے وطر کا وہ انشاءاللہ کہ ویتر ایک رکعت ہے یا تین رکعتیں اس کو آگے بتلاؤں گا کہ سب حدیثیں سامنے آ جائے تو پھر مسئلہ صاف رہے گا وحدثني حرملة بن يهيى قال حدثنا ابن وعب قال أخبرني عمر بن الحالس عن من الشهاد عن عروت بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس على كم إلى الفجر 11 ركتا يصلم بين كل ركتين ويوتر بواحد طن فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر لہ الف وجا اور محسدین سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلاح وسلم عیشا کی نماز جس کو م. لوگ اس زمانے میں آتم کہا کرتے تھے اور سجر تک اس بیچ میں آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے گیارہ رکت اور سلام پھیرا کرتے تھے ہر دو رکت کے بیچ میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فا کہتے ہیں کہ آٹھ کی آٹھ ہیں بھی ایک سلام سے ہو سکتی ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ چار چار پہ سلام پھیرے اور زیادہ اچھا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت میں سلام پھیرے یہاں یہ, یہی بات ہے کہ ہر دو رکعت میں سلام پھیر پھیرا کرتے کیونکہ نقل نماز میں گنجائش زیادہ رکھی گئی ہے تو ہر دو رکعت میں آپ سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت کے ساتھ وطر کرتے پھر جب مؤزن جو ہے وہ خاموش ہو جاتے وہ معزن جو ہے وہ اذان فجر دے کر خاموش ہوتا اور فجر اچھی طرح سے واضح ہو جاتی اور محض دن آپ کے پاس آتے تو آپ کھڑے ہوتے اور دو رکب بہت ہلکی پڑھ لیا کرتے تھے پھر آپ لیٹ جاتے دانی کروٹ پر یہ بھی سنت ہے کہ دانی کروٹ پر لیٹنا کبھی تو فجر کی سنت کے بعد ہے اور کبھی فجر کی سنت سے پہلے آپ کا لیٹنا ہے تو یہ بھی سنت ہے تھوڑی دیر لیٹ جانا جس سے کہ رات بھر کی لمبی نماز سے جو طبیعت میں تھکن پیدا ہو گئی ہے تو پھر سے ذرا سا طبیعت تازہ ہو جائے تو فرق نماز جو ہے تادقی کے ساتھ پڑھی جائے یہ تھی صورت تو آپ دائیں کروٹ پر پھر لیڑ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن اقامہ تکبیر کہنے کے واسطے آتے تو پھر آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے سن ابوبکر بن نبی صحیح <تصفح> بابو ابو کری کالا سنا آپ ابر دوسری صنعت و حد رسول اللہ وسلم رات کی نماز تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے پہلے میں گیارہ کا لفظ آیا اور یہاں تیرہ اور پانچ رکعتوں کی بھی طرح پڑا کرتے اور اس میں نہیں بیٹھتے تھے مگر یہ کہ بالکل آخر میں آپ بیٹھتے تھے پانچ رکتوں کے میں جو سورت تو یہ ایک حدیث ہے جس میں معلوم ہوا کہ پانچ رکتیں ورکی کی پوکر بیٹھ کر پھر آپ سلام تھے پھر آپ نے یہ ایک دوسری حدیث آ گئی وہ سنا کو سنا لئی سمیتی دن میں ابھی حبیب ان راس ان ان عائش اخبر النّ رسول اللہ صلاحم قانس عصلۃ القتم <سلام> بیرقع الفجری طایشہ کہتی کہ رسول اللہ صلیم تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے فجر کی دو رکعتوں کے ساتھ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے تیرہ رکعتیں جو شمار ہو رہی ہیں وہ فجر کی دو رکعتوں کے ساتھ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا حدثنا يحيى بن يحيى قال قلاته على مالك عن سيدي بن أبي سيد المقبري عن, أبو اس... عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر وكا يصلي أربعان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي سلاةً فقالت عائشہ حضرت عائشہ ابن عبد الرحمن نے پوچھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رتبوں سے زیادہ نہیں کرا کرتے تھے اور آپ چار رتب پڑھتے تھے تو مت پوچھو تم اس کے حسن کو اور اس کے لمبائی کو طول کو یہ مطلب بہت لمبی پڑھا کرتے تھے اس میں بہت ہی اہتمام حسن کا مطلب یہ ہوا رکو سجدہ قیام قوما جلسہ ہر ایک بڑے ہی اچھے طریقے پر ہوتا تھا اور قرآب لمبی ہوتی تھی پھر آپ چار رکعت پڑھا کر پڑھتے تو مت پوچھ تو ان چار رکعتوں کے حسن اور طول کو پھر آپ تین رکعت پڑھتے تھے تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ وطر سے پہلے سوتے ہیں مطلب یہ کہ سوئے اور آپ اٹھ کر نماز پہ چلے گئے پھر فضر کی تو یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ سونا کیسے ہے آپ کا ٹھیک تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی میرا دل نہیں سوتا مسئلہ اس میں کئی مسئلے آ رہے ہیں سر آخر جو بات آئی پہلے تو اس کو لے لیا جائے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سونا جو ہے اگر اس طرح ہو کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بے قابو ہو جائے جیسے مثلا بیٹھا ہوا ہے ڈلک گیا تو اس سے کیا ہوا کہ وضو ٹوٹ گئی اور وضو کرے نماز پڑھے ہاں اگر صرف غنود کی ہے جس طرح بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ بدن اس کا ادرا در بے قابو ہو کر نہیں گر گیا تو پھر وضو نہیں ٹوٹی اس کو اونگ کہیں گے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹی اور اس وضو کی حالت نہیں اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی لیکن کہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لیٹ کر سو گیا تو پھر وضو ٹوٹ گئی اس کی پھر تو وہ جا کر کے وضو کرے نماز پڑھے کیونکہ اس میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے کہ خالی نیند اونگ ہے یا نیند پورے طور پر آ گئی جب لیٹ گیا تو لیٹ کر کے سو رہا ہے تو پھر جا کر گزو کریں یہ چونکہ مسئلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے اور یہاں تک کہ بعض دفعہ جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ سو گئے ہیں پھر آپ اٹھ کر کے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو, تو یہ تھی وہ وجہ وز آئرسہ نے پوچھا کہ آپ سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور یہ بات کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس لیے آپ کو وضو نیا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وضو تو ہوتا ہی اسی واسطے کہ دراصل اندر سے دل کے اوپر جب نیند مسلط ہو گئی تو اس کو وضو کرنا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے اس میں تین رکعتوں کے ویتر کا ذکر آ رہا ہے اور پہلے پانچ رکعتوں کا تھا اور اس سے پہلے ایک رکعت کا ذکر آیا تھا چار. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں وہ تاشہ کہتی ہیں گیارہ رکعتوں سے آپ نے کبھی زیادہ نہیں پڑھی ہے تو چار اور چار پڑھ کے اور پھر تین رکتیں ویتر کرتی تو تمہارے وہ آٹھ رکعتیں جو ہیں یہ تھی اصل نماز اور یہ کہ رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا سوال کرنے والے نے تاحصہ نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضانوں میں آج گیارہ رقتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے پڑتے بمہ وطر کے مطلب یہ ہوا یہ ہے وہ حدیث جس کو وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کراوی کی نماز آٹھیں ہیں یہی ایک حدیث ہے حالانکہ اس میں غور کیا جائے تو بات بالکل صاف ہے قرض عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رمضان اور غیر رمضان تو تراوی اگر مراد ہوتی تو پھر غیر رمضان میں تراوی کہاں ہوتی ہے تو رمضان میں ہی صرف ترابی ہوتی اور عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں تو معلوم ہوا اگر اگرچہ سوال کرنے والے نے رمضان کی نماز کو پوچھا تھا تو عرب عائشہ جو جواب دے رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات کی نماز جو ہے جس کو تعجد کہا جائے قیام العل کہا جائے کچھ بھی کہیے یہ آپ کی رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی تعداد ہوتی تھی ترابی کا مسئلہ بالکل اس سے الگ ہے اس لیے اس حدیث کو اس بات کے لیے بنیاد بنانا یہ تو واضح نہیں ہے اس سے نہیں بات سمجھ میں آتی اب رہ گئی یہ کہ جہاں تک وطر کا تعلق ہے آگے اگر سے آ رہا ہے مسئلہ ابھی ابھی اور ذکر ہے مگر جتنی ان حدیثوں کے اندر مسلم جتنی حدیثیں لا رہے ہیں ان میں جتنا مسئلہ جتنے گئے مسئلے آنے تھے وہ آ چکے یہاں تک تو اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شفافیں تو کہتے ہیں ایک رکعت کی بکر ہے وہ کہتے ہیں کہ دو رکعت جو ہیں وہ سنت کی ہے اور ایک رکعت جو ہے وہ بتر کی ہے تو لہٰذا دو سلاموں سے پڑھا جائے یہ ان کا کہنا ہے دوسرے بعض حضرات نے کہا کہ بھائی سنت تو جب ایک, ایک رکت بتر کی ہے تو بس ایک رکعت پڑھ لیں گے دو پڑھو گے نہ پڑھو یہ بات جو ہے شرافی کے مسلک کے مطابق نہیں ہے دو رکتیں سنت ہوں گی پھر ایک رکعت فتر ہوگی دو سلاموں سے وہ تین رکعت پڑھنا چاہتے ہیں حالانکہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تین رکعتیں ہی ہوں گی بتر کی ایک سلام سے سر اس حدیث کے اندر تین رکعتوں کا ذکر ہے کہ چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تین پڑھتے تھے سمجھا جا سکتا ہے اس سے کہ تین رکعتیں آپ نے ایک سلام سے پڑھی ہیں جبکہ اس سے پہلے کی جو حدیث آ چکی اس میں صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے پانچ رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہیں اگرچہ اس میں گنجائش معلوم ہوئی لیکن جہاں تک ایک رکعت کا تعلق ہے خانسی دراصل اس کے خلاف اس واسطے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک رگت کی کوئی نماز ہے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ چون مغرب کو وترن نہار کہا گیا ایک حدیث کے اندر کہ دراصل مغرب جو ہے یہ دن کا بطر ہے جیسے رات کے بھیر ایک بتر ہیں ایسے ہی مغرب جو ہے وہ دن کا بطر ہے اور ظاہر ہے کہ مغرب کے اندر تین رگتیں ایک سلام سے ہیں تو لہذا رات کا بطر جو ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے معلوما کہ وہ بھی ایک ہی سلام سے تین رکتے ہوں گی یہ ہے حنفیہ کا کہنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں اس واسطے نہ تو ہم یوں کہیں گے کہ شفافے سے غلطی ہو رہی ہے نہ یوں کہیں گے حنفیہ سے غلطی ہو رہی ہے اپنی اپنی جگہ پر دونوں درست ہیں لیکن اس کے یہ مانا نہیں کہ اب جو چاہے اپنا آدمی جیسا مرضی جیسا دل چاہے ویسا کر لے بلکہ یہ چونکہ دلیلیں دونوں کے پاس ہیں اور استمبا اور مسائل نکالنے کے اصول مختلف ہیں اس واسطے جس ایک امام کی اتباع ہوگی اللہ یہ کہ اپنے پاس علم ہو تحقیق کرنے کا اور یہ فیصلہ کرنے کا کہ بھائی کس کو لینا کس کو نہیں تو بات الگ ہے ورنہ تو یہ کہ ہم جیسے لوگوں کو تو پھر ایک ہی راستے پر چلنا پڑے گا بات بسانا ہو گیا بھائی ہو گیا مضمون چل رہا ہے وطر کا تو اس میں بھی یہ ہے کہ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت آئے رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے آٹھ رکتے پڑھتے پھر ویتر پڑھتے پھر دو رکتیں پڑھتے بیٹھ کر پھر جب آپ ارادہ کرتے کہ روکو کریں تو کھڑے ہو جاتے تھے رکو کر فرماتے تھے پھر دو رکتیں پڑھتے تھے اذان اور اقامہ صبح کی نماز کی جو ہے اس کے بیچ میں یہ تو سنت فجح ہوئی اس طرح سے یہ تیرہ رکتیں ایک تو بات یہ ہے کہ رات کی جو نماز ہے اس میں الفاظ روایتوں کے مختلف ہیں جس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے تمام پوری نماز ایک ہی سلام سے پڑھی اوپر ایک حدیث آ چکی جس میں یہ ہے کہ پانچ رکعتیں آپ نے ایک سلام سے پڑھی بمائے وتر کے اور کہیں یہ بھی ہے کہ آپ نے چار چار رکتیں پڑھی ہیں وہ بھی حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے والی حدیث کہ آپ نے چار رکت پڑھی مت پوچھو ان کی اس کی خوبصورتی اور اس کی لمبائی کو پھر چار پڑی پھر آپ نے تین رکتیں پڑھی تو بھیتر تھیں تو کہیں تو یہ ہے کہ آپ نے چار چار پڑھی ہیں کہیں ہے کہ آپ نے آخر کی پانچ رکتیں ایک سلام سے پڑھی ہیں اور یہاں آٹھ رکتوں کا ذکر ہے کہ آپ نے آٹھ رکتیں پڑھی اگرچہ واضح نہیں ہے کہ ایک اسلام سے پڑھی مگر سمجھا جا سکتا ہے اس واسطے محدثین کا اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو نوافل ہیں اس میں گنجائش ہے توسو ہے کہ جتنی دکتیں پڑھنی ہیں ان سب کو ایک ہی سلام سے پڑھ لیں لیکن افضل یہ ہے کہ دو دو رگتیں کر کے پڑھی جائیں اس لیے کہ اس کی زیادہ روایتیں ہیں دو دو رکت ایک سلام سے پڑھنے کی اور دوسرا مسئلہ وہ وطر کا ہے جس کو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ الفاظ حدیث کے یہ بتلا رہے ہیں کہ صاحب کہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تین رکتیں ہیں اور کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک رگت وتر ہے تو یو ترو کے واحد اگرچہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ اصل میں وطر جو ہے تاق عدد کو کہتے ہیں جیسے دو اور چار اور چھ یہ تو ہے کہلاتا ہے جفت یعنی جوڑ اور جو دو حصوں پر تقسیم نہ ہو سکے اسے تاق عدد کہتے ہیں تو ایک ظاہر ہے کہ پہلا تاق عدد تو ایک ہی ہوگا اس کے بعد تین ہے پھر پانچ ہے پھر سات علاقری جو دو حصوں میں برابر حصوں میں تقسیم نہ ہو سکے اسے چار قدرت کہتے ہیں تو سمت روپی ان کے معنی یہ ہو،, یہ ہو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک رگت کا اضافہ کر کے اس کو بہتر بنا دیا یہ،, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک رگت الگ سے پڑی ہو یہ تعویل ہو سکتی ہے مگر بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں تعویل نہیں ہو پا رہی ہے اس میں یہ کہ آپ نے ایک ہی رگت پڑی ہے تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ حادیث جس طرح حادیثیں جس طرح آ رہی ہیں اسی کی بنیاد پر فقہ میں اختلاف ہے شواف ایک رگت کے بطر کی طرف گئے ہیں اور ہمفیہ تین رگت کے بطر کی طرف گئے ہیں کہ تین سے کم نہیں ہوتی ایک سلام سے تین رگت سم مان لیں لیکن یہ ہے کہ دو سلام سے ہو کہ ایک سلام سے ہو اس میں اختلاف ہے ہمفیہ ایک سلام سے تین رگت مانتے ہیں اور ان کے پاس جو دلیل ہے علاوہ ان حدیثوں کے وہ زیادہ مضبوط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ سلاۃ النہار ہے تو مغرب کو جب وہ وطر النحار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین لغتیں ہیں وہ تو مغرب کی جب آپ اس کو وطر النہار دن کا بطر فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وطر الل جو ہے وہ بھی تین لغت ہوگی رات میں جو وطر پڑی جاتی ہے ان کی دلیل ہے تو دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ ہے وطر کے بعد دو رکعت پڑھنے کا جس کو نفل کہتے ہیں تو ان کو آپ نے بیٹھ کر پڑھا ہے ایک تو دو رکعت پڑھنا اور پھر بیٹھ کر پڑھنا تو اس میں بات زیادہ صحیح جو اگرچہ قاضی ایاز جو بہت مشہور عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب سیرت پر اور احادیث پر مشہور کتاب ہے اور بڑے محقق علماء میں مانے جاتے ہیں قاضی ایاس تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ نہیں وطر کے بعد کوئی نماز نہیں اس لیے کہ حدیثیں اس کے تعلق سے بہت ہیں اور یہ کہ مشہور ہیں جس میں عمل آپ کا یہ تھا کہ آپ نے وطر کے بعد آخری نماز اور پھر آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اجآلو آخر صلاتکم باللیل بل الوطر کے آخری نماز اپنی رات کی نماز میں جو ہے وہ وطر کو बनाओ। تو یہ حکم بھی ہے اس لیے قاضی ایاز تو کہتے ہیں کہ بس وہ حدیث ہیں سب ٹھیک ہیں ہم اس کو لیں گے اس کو انہوں نے رد کر دیا لیکن یہ کہ امام نووی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث صحیح صنعت سے آ رہی ہے تو اس کو رد کرنے کا کیا مطلب جمع کرنے کی کوشش کریں گے جمع کی صورت یہی ہے کہ آپ نے ایک آدھ دفعہ ایسا کیا ہے ورنہ تو عمل معمول آپ کا یہ تھا کہ وطر کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو کبھی کبھی یہ جیسے اس حدیث میں ہے کہ آپ نے دو رکعت نفل پڑھ لی ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وطر کے بعد دو رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں جو لوگ عشاء کے بعد ہی وطر پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو ابھی تو ہے نہیں کہ آ, باندھ کر بیٹھ جائیں گے اب کہ نماز آخر آخر رات ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے تو غلط ہے اگر انہوں نے بطر شروع میں پڑھ لیے تو ظاہر ہے کہ پھر اگر درمیان میں تحجب پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے حدیث پہلے گزر چکی ہیں ابو ریر رضی اللہ عنہ کی بھی کہ اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آ, سونے سے پہلے بطر پڑھ لیا کرو تو ظاہر ہے کہ سونے سے پہلے بطر پڑھنا پھر اٹھ کر کے تحجد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے تو وہ آخری نماز بتر ہونا وہ اس صورت میں ہے جبکہ تحجب کے لیے اٹھنا یقینی ہو اور تحجد کے بعد بتر پڑھ رہے ہیں تب کوئی نماز نہ پڑھیں اور اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے جیسے کہ یہاں موجود ہے کہ دو رکعت آپ آپ نے پڑھی ہیں جہاں تک بیٹھ کر پڑھنے کا تعلق ہے وہ مسئلہ بھی پہلے آ چکا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی وسلم کے لیے بیٹھ کر نواثر پڑھنے میں آپ کے لیے تو پورا ثواب تھا لیکن دوسروں کے واسطے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو اور اگر عذر ہو انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا اس لیے کہ عذر تو اللہ کے یہاں اس کا اعتبار ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ اس ایک حدیث میں تھے سنی اور یہ جو ساری بہت روایتیں جو وطر کے تعلق سے جمع ہو رہی ہیں اس میں اس کا مقصد وہی ہے جو میں نے ابھی بتلایا کہ چونکہ یہ ساری حدیث سامنے آ جائیں جس سے یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے کبھی دو دو رکعتوں پہ سلام پھیرا اور کبھی کبھی دو رکعتوں پہ نہیں پھیرا اور اسی طرح تعداد رکعت کی وحد دسنی زہر ابن حرف کال حد حسین بن محمد کال حد صاحبان الیاحیہ قال سمیت ابا سلمہ وہ دوسری و حدثنی یاہبن بصر حریری قال حدسنا معاویہ یعنی ابن سلام ان یاہیبن ابی کثیر قال اخبر نی ابو سلم انسال عائشہ انصلاط رسول اللہ صلاث مسلی غیر اندیسی اماطل قاتن کا امن یوتر ہن اس میں یہ ہے کہ عائشہ کی روایت میں کہ نو رکتیں پڑھیں کھڑے ہو کر کے وطر ان میں کی وتر تھی تو آٹھ رکعت نے تعجب کی اور ایک رکت کی ہو گئی تو یہاں تو صاف واضح ہے کہ ایک رکعت ہے رسول اللہ, اللہ فقال ریشر ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں آئسہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اماں جان مجھے بتلائیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں اماں جان اس لیے کہ ازواج متحرات ام المنین ہیں قرآن شریف نے ان کو مسلمانوں کی ماں کہا ہے نبی اولاب من مرنفسیم ام مہات تو اس واسطے سورہ سبھا کے اندر تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو مسلمانوں کی ماں ام قرار دیا ہے اس لیے ہم سب ام المنین کہتے ہیں تمام ازواج مطحرات کو تو انہوں نے بھی جا کر یہ کہا کہ اماں جان مجھے بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تو عائشہ نے کہا کہ آپ کی نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں تیرہ رکعتیں ہوتی تھی رات کے اندر اور من ہا رکعت الفجری ان میں دو فجر کی دو رکعتیں بھی شامل ہیں تو تیرہ رکعتیں اس طرح سے رمضان غیر رمضان کے مسئلے کو میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے بہت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو ترابی آٹھ رکعت کی پتھراتے ہیں حالانکہ اس میں جو حدیث ہے اس میں رمضان غیر رمضان کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ ترابی تھوڑی غیر رمضان میں ہوتی تو وہ تو تحجد مراد ہے حد دسن قال قالحت ابی قالحسنا حنزلہ محمد قال کا عائشہ تقول كانت قانس اللہ صلاحیل عشرۂ رکھاتین الفجری فتح کا سراسا فتح کا سراس و تو یہ قاسم ابن محمد کی روایت سے انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہا سنا میں نے ان کو فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دس رکعتیں ہوتی تھی اور ایک سجدے کیا کا بتر یعنی ایک سجدے مراد ایک رکت بتر تو یہاں میں نے کہا کہ صاف یہ بات صاف سے اس کو بتر بنا دیتے تھے مگر یہ کہ اس میں دس رکعتیں الگ اور ایک ویتر بتانا محدثین اس کے معنی یہ بھی لے رہے ہیں کہ آپ نے دس کی دس رکعتیں ایک سلام سے پڑھی اور ایک رکعت کی وتر پڑھی ویر کا وہ رکتہ یل فجری اور پھر آپ نے دو رکعتیں فجر کی پڑھیں تو یہ تیرہ رکعتیں ہو گئی حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيسما نبي قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائسة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام اول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة, ثم إن كانت له حاجة إلى آهلي قضى حاجته ثم ينامه فإذا كان عند النداء الأول قالت وثبه ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء جنوب طباء رضول ابن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں سو کرتے تھے اور آخر رات میں کو آپ زندہ کرتے تھے کہ مطلب کیا ہے آپ اٹھ جاتے تھے پھر اگر آپ کو کوئی حاجت ہوتی اپنے اہل کی یعنی اپنی بیویوں کی تو آپ اپنی حاجت پوری کرتے جو ایک شوہر اور بیوی کا جو ہوتا ہے پھر آپ سو جاتے پھر پہلی اذان کے وقت میں آپ جب ہونے وقت ہوتا تو قالت و صبح کود پڑتے آپ یہ ہے اور اسی لیے راضے کہتے ہیں کہ بخدا آپ نے کاما نہیں فرمایا یعنی کھڑا ہو جانا بلکہ وصبہ کا لفظ ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عائشہ نے یہی لفظ استعمال کیا تھا جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے لیے اہتمام بتلانا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوا تو آپ اس طرح سے اٹھا کرتے تھے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو کود کے چلا گیا اس لیے اس کی طرف تیزی ہونا کہ یہ نہیں کہ لہذی بن کر کے نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں بڑی مستحدی کے ساتھ آپ اٹھتے تھے نماز کے واسطے فرد علی علم اور اپنے اوپر آپ پانی ڈالتے اور اسی طرح راضی کہتے ہیں کہ بخدا حضرت عائشہ نے اختصا کا اختصلاح کا, کا لفظ نہیں کہا کہ غسل فرماتے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا حضرت عائشہ کا مراد یہ ہے کہ غسل ہی فرماتے تھے مگر حضرت عائشہ نے یہ لفظ چھوڑ کر کے پانی ڈالنا اپنے اوپر وہ شرم کی وجہ سے انہوں نے ایسا فرمایا یہ ہے رابی کا مطلب اور اگر آپ جنوبی, جنوبی نہ ہوتے تو وضو فرماتے جیسے کوئی آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے پھر آپ دو رکتیں پڑا کرتے تو یہ دو رگتیں جو ہیں وہ سنت ہوتے ہیں فجر کی تو معلوم ہوا کہ تعجد کی نماز پڑھ کے آپ جو آرام فرماتے تھے اس میں موقع ضرورت ہوتی ہے آپ کو حاجت ہوتی تو اپنی بیویوں بیویوں سے تعلق کرتے نہیں تو ویسی تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اڑ جاتے کبھی کرتے کبھی یہ آرام بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ جو ویسی تھوڑی دیر لیٹ کر کے اڑ جایا کرتے تھے یہ بھی ہوتا تھا حد ابو بکر و شیب ابو کریب کالا حد دسنا یا ابن عالم قالا حد مار ربن ضرائی انبی شاق ان, آن اس میں وہ بات آ میں نے جو عرض کیا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی آخری نماز وطر ہوا کرتی تھی جو وہاں گزر چکا ہے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھی اس کے بعد تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی عالف شریفہ تو ابھی تر کو آخیر بنانے کی ہوتی تھی لیکن آپ نے ایک دفعہ بیان جواز کے واسطے جائز ہونا بتلانے کے لیے آپ نے دو رکعتیں اس کے بعد بھی پڑھ لی ہیں وہ نفل ہی کہیں گے اس کو حد حناد دبن کالا قال دسن ابو الحسن اشحسن ابی المسروق قال سال تو آئسان عملی رسول اللہ وسلم کان جو ہے الدائم کالقل تو ای قانس کالت کان یسمیہ فارق کام فصل طاہس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں آپ کے اعمال کیسے تھے یہ مطلب تو طاہث نے, مطلب نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ پسند فرمایا کرتے تھے ایسے عمل کو جو ہمیشہ ہونے والا ہو یہ نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا ابھی جوش جذبہ ہے تو خوب کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہوا تو چھوڑ دیا یہ صورت نہیں تھی آپ کو جو عمل بھی آپ کرتے وہ ہمیشہ اس کو اختیار فرماتے تھے یہ آپ کی پسندیدہ بات تھی ہاں بیانے جواز کے واسطے جا جائز ہونا بتلانے کے لیے کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا وہ بات الگ ہے وہ تو یوں کہ یہ کہ تعلیم اور تربیت کے واسطے لیکن خود اپنے لیے جو عمل کرتے تھے وہ آپ وہ تھا کہ جس کو شروع کیا پھر چھوڑتے نہیں تھے یہ ہے دائن اسی واسطے حدیث میں بھی آتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے خیر العمل مادی ما علی و انخل بہترین عمل جو ہے وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو تھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض میں بھی کمی کر دے آدمی فرائض تو جو ہیں وہ جیسے ہیں ویسے کہ ویسے ہی ان کو پڑھنا ہوگا شاہ بری اللہ رحم اللہ نے حجت اللہ البالغ کے اندر بہت اچھی بحث کی ہے اس بات کے اوپر کہ انسان کا جذبہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور عمل جو ہے وہ الگ چیز ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اس طرح ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے مگر ہیں دونوں الگ چیزیں کہیں تو جذبہ جذبے کے رعایت ہوتی ہے اور کہیں عمل ہی کی رعایت ہوتی ہے بعض امل وہ ہیں کہ ان کی شکل متعین ہو چکی ہے اب اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی چاہے آدمی کا جذبہ کچھ بھی ہو تو یہ فرائض جو ہیں جیسے نماز فرض ہے یا اسی طرح سے اور روزے فرض ہیں تو فرائض کے عمل جو ہیں یہ, یہ متعین ہے اس کو ایسے کہ ایسے ہی رکھنا پڑے گا اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی چاہے آدمی کا دل چاہ رہا ہے اور چاہے آدمی کا دل زیادہ کرنے کو چاہ رہا ہے بالکل نہیں اس کی عمل شکل متعین ہے اس عمل کی اور دوسرے بعض امان وہ ہوتے ہیں کہ جس میں اصل جذبات ہوتے ہیں عمل کے مقدار کو نہیں دیکھیں گے اس کی شکل اور صورت کو نہیں دیکھیں گے جذبات کو دیکھیں گے تو جیسے نوافل ہیں یہ شابری اللہ نے جذبات اور امان کی بڑی اچھی تقریر کی ہے حضرت اللہ اقبال میں تو میں نے اس لیے کہا کہ خیر العمل ما مادیم علیہ و انقل بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر پابندی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو یہ ظاہر ہے کہ وہ اعمال ہیں جو اختیاری ہیں آپشنل ہیں لیکن فرائض جو ہے ان کی تو پابندی بھی کرنی ہے اور اس میں کمی اور زیادتی بھی نہیں کرنی تو آپ جو ہیں یہ جو ہمیشہ رہنے والے, ہونے والے عمل کو پسند کیا کرتے تھے تو راضی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تائشہ سے کہ آپ کس وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے مراد رات کی نماز ہے تو تائشہ نے فرمایا جب آپ سنا کرتے مورخ کی اذان کو سارخ یہ جو اذان جو ہے ازان دینے والا مرغ تو عام طور پر جو ہے مورخ آدھی رات کے بعد سے دو تین اذانیں دے دیتا ہے آدھی رات ہونے کے بعد بھی دیتا ہے پھر وہ صبح کاظم ہونے پر بھی دیتا ہے پھر صبح صادق ہونے پر بھی دیتا ہے اس لیے مطلب یہ کہ آپ مورخ کی اذانوں کی اذان, کی اذان سنتے تو پھر آپ اٹھ جاتے اور نمازیں شروع کرتے مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ کا یہ عمل نمازوں کا شروع ہوتا تھا حد ابو بکر بن ابن سعید ونخر ابن ابنو ابی عمر قال ابو بکر حدنا سفیان ابن اب نذران نبی سلمان عائش کان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ فضری فیم کنٹ مستق حد دسنی استطاع لذا آئسا کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو لگت پڑھا کرتے تھے تو اگر میں جاگتی بھی ہوتی تھی تو آپ مجھ سے بات کرتے تھے اور ورنہ تو آپ ویسے ہی لیٹ جاتے تھوڑی دیر فجر کی سنتے پڑتے کہیں تو یہ آیا کہ آپ وطر پڑھ کر کے لیٹتے تھے اور یہاں تک کہ موس دن آ کر بتا آپ کو گھر پر آ کر اشارہ دیتے اذان کا تو پھر آپ اٹھ جایا کرتے تھے اور اذان ہونے کے بعد پھر آپ دو رکعت پڑھتے اور پھر اس کے بعد تصیف لے جاتے نماز کے لیے اور کہیں یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے آپ لیٹتے تھے بارہ رات کی لمبی چوڑی نمازوں کے بعد آپ لیٹتے ضرور تھے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ لیٹنا تھوڑی دیر سونا نہیں صرف لیٹنا دانی کروٹ پر یہ مسنون ہے مستحب ہے تو اور اگر نہیں لیٹنا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے بات کر لیا کرتے تو یہ بھی ہوتا تھا رسول اللہ کال قومی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جب آپ وطر پڑھتے تو آپ فرماتے ہیں عائشہ وطر کی نماز پڑھ لو تو وہ عائشہ وطر کی نماز پڑھ لیا کرتی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ہوگا عائشہ تاجز کی نماز اس وقت جس وقت آپ اٹھا کرتے نماز پڑھ کے اپنا مختصر لیٹ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ ہے آپ تو جیسا کہ آگے بھی شاید حدیث آئے گی کہ آپ تو سورہ مزمل کے مطابق کبھی رات کا زیادہ حصہ نماز میں گزارتے کبھی آدھا حصہ گزارتے کبھی آدھے سے کم گزارتے تو آپ کا تو یہ تھا اس لیے کہ وہ طاقت و قوت جو اللہ نے نبی کو دی ہے اور جو ہمت وہ غیروں میں کہاں اس لیے آپ کی بات تو الگ ہے عائشہ کو بے ترک پڑھنے کے وقت میں اٹھا دیا کرتے کہ بھائی بترک پڑھ لو اور پھر لیٹ جاؤ واللہ علم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا, يوسف حدثنا سفيان بن عيينا عن أبي عن أبي النظر عن أبي سلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لك تعي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا استجع باتش اللي قیام اللیل اور وطر کی تو ابھی یہ باپ پورا نہیں ہوا تھا پچھلی دفعہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعتیں پڑھتے مراد اس سے وہی سنت فجر ہے تو میں اگر جاگتی بھی ہوتی تو مجھ سے بات کر لیتے ورنہ تو آپ لیٹ جاتے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ فجر کی سنت کے بعد لیٹنا ہے اور دوسرے یہ بات ہے کہ آپ بات کر لیا کرتے تھے اگر عائشہ جاگتی بھی ہوتی تھی ورنہ تو لیٹ جاتے تو کہیں تو فجر کی یہ دو رکعتیں سنت کی جو ہیں اس سے پہلے لیٹنا ثابت ہے اور کہیں بعد میں تو اس لیے یہ گنجائش رہے گی مقصد تو یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے فجر کی وہ تازگی کے ساتھ ادا ہوں قیام الحث کے بعد جو تھکن طبیعت میں آ جاتی ہے تو فریش ہو جائے تازہ ہو جائے طبیعت سے فجر کی نماز فرض پڑھی جائے اب یہ تو فجر کی یہ سنتوں سے پہلے ذرا لیٹ جائے اور یہ سنتوں کے بعد دونوں طرح گنجائش ہے ایک تو مسئلہ یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ بات کرنا کہ فجر کی کا وقت جو ہے جبکہ دو رکعتیں پڑی گئیں اس کا مطلب یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس درمیان میں اس وقت کے اندر بات چیت کرنا ایک دوسرے سے یہ کیسا ہے حدیث میں تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کہ آپ بات کر لیا کرتے تھے مجھ سے ورنہ تو آپ لیٹ جاتے اس میں فقح جو ہیں وہ شباب اور مالکی اور تمام اکثریت جو ہے فقح کی علماء کی وہ تو یہ کہتی ہے کہ سنت فضر کے بعد بات چیت کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے اور بعض دوسرے حضرات اس کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود جس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں صحابہ میں اور بعض اور بزرگان ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ وقت ہے استغفار کا فدر کا وقت اس میں بات چیت کے اندر اس وقت کو نہیں لگایا جائے بلکہ یہ کہ دعا درود استغفار یہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ حدیث آ گئی ہے تو لہذا اس میں یہی یہ کہا جائے گا کہ بھئی گنجائش ہے اور کہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور شاید اچھا یہ ہوگا کہ استغفار اور دعا درود میں لگا دیا جائے, جائے حارون بن, بن وحدس ہارون ابن, عبد الرحمن عن عن القاسم ابن محمد عن ان رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم, کانا صلی اللہ علیہ وسلم, باللیل فإذا وسلم اپنی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اس حالت میں تو یہ سامنے لیٹی بھی ہوتی تھی سامنے لیٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پورا یہ نہیں سامنے لیٹ کر کے قبلہ بنا کر کے نماز پڑھنا ہو یہ نہیں بلکہ کچھ حصہ بدن کا جیسے پیر کا حصہ بات دوسری روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کا حصہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا جگہ کی کمی کی وجہ سے تو دوسری روایت میں تو یہ ہے کہ وہ جب آپ سجدے میں تشریف تشریح جا جاتے تو ہاتھ مار, مار دیتے میرے پیروں پر میں پیر سکیڑ لیا کرتی تھی تو یہ اس طرح کی صورت بہرحال یہ سامنے ہوتی اور جب وطر باقی رہ جاتی آپ کی تو پھر وہ طایشہ کو جگا دیا کرتے تھے اور وہ بھی وطر پڑھ لیا کرتی یہ اس سے یہ مسئلہ مال سامنے آیا کہ بعد لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے سامنے ہونے سے آ جانے سے یا ہونے سے نماز نہیں ہوتی مرد کی یہ عائشہ اسی بات کو بتانا چاہتی ہیں کہ یہ کہاں سے یہ مسئلہ ہے میں تو لیٹی بھی ہوتی تھی اور سامنے اگر آپ نماز نہ ہوتی تو کہیں کو اس طرح نماز پڑھتے تو عورت کے سامنے ہو جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے کوئی عورت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے آ سے نماز ٹوٹ جاتی ہو حدن کال اکبرا سفیان ابنونا نبی آفور وسمو واقع دوسری حد ابو بکرب نبی شعبہ ابو عن عائشة قالت من نامش قلع قد اوتر رسول اللہ علیہ وسلم السحر آجے اور ایک اور حدیث ہے دونوں کا ملا کر مطلب بتلاتا ہوں حضدنا ابو بکربی صحیح ابحی البن الحرب کالا حضد وکیل حسین ان ان اللہ اللہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہیں دونوں حدیث ہیں حضرت عائشۂ ہی کی ہیں پہلی حدیث کے اندر اتنے الفاظ وضاحت کے ساتھ نہیں جتنے میں دوسری میں ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شروع رات سے کبھی درمیان رات سے کبھی آخر رات سے آپ وطر پڑھنا شروع کرتے وطر سے مراد یہاں وہ قیام اللیل ہے اور پھر اپنے وطر کو سحر کے ساتھ جوڑ دیتے یعنی جو وقت سحر ہے فجر سے پہلے کا وہاں تک آپ لے جاتے مطلب یہ کہ اس وقت آپ عطر پڑھ لیتے تو قیام اللہ جو ہے وہ کبھی تو شروع رات سے آپ کرتے ابتدا اور کبھی درمیان رات سے کبھی آخر رات سے مگر وطر جو ہوتا تھا آپ کا وہ آخر رات سحر کے وقت میں یعنی جب فجر ہونے سے پہلے آپ فطر پڑھا کرتے تھے وہ وقت تھا آپ کے وطر پڑھنے کا تیسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے قالد کل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ پنتھا وطر ہوئی آخر اللہ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے اور اپنے وطر کو آخر رات تک لے جاتے یہاں اس سے مراد وہی ہے کیونکہ وطر اور قیام الہل ساتھ ہوتا تھے تو پورے کو بطر کہنا بھی حدیث میں ہے تو قیام الہل جو ہے آپ کے تحجد کی نماز وہ شروع جب چاہے کریں لیکن ختم کرتے تھے وطر کے ساتھ آخر رات میں محمد مصنى العنازي قال حدثنا محمد بن أبي عديا سيدا قتاد عن سبارة أن سعد بن هشام بن آمر أراد أن يقضى في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع إقارا له بها فيجعله في في السلاح والفلاع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهاه عن ذلك وأخبروه أن رهتاً ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال عليس لكم في أصوة فلما حدثوا بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتا ابن عباس فسأله عن رتر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على عالم على أعلم أهل الأرض ببتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فأتها فسلها ثم يتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على هكيم بن أفله فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقالبها لأنني نهيتها أن تقول في هاتين الشياتين شيئا فعبدت فيما إلا مضيا قال فأخسمت عليه فجاء حدیث لمبی ہے اس عرصے میں یہاں تک روک کے یہاں تک ترجمہ کر لوں پھیلا چلیں گے ساد ابن ابنشام ابن عامر میں یہ طابعین ہیں صحابی نہیں تو انہوں نے جو ہے ارادہ کیا کہ اللہ کے راستے میں یہ جہاد میں جائیں اور آگے ایک اور حدیثیں جو آئیں گی اس سے معلوم ہو رہا ہے یہ حدیث ہے سعد آ... میں جانے کا ارادہ کیا سعد ابن حسام ابن عامر نے تو یہ مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں کوئی جو ان کی جائیداد تھی مدینے کے اندر پراپرٹی اس کو بیچیں کیوں بیچیں تاکہ اس سے جو, جو قیمت ملے گی اس کی پراپرٹی کو بیچ کر اس سے ہتھیار اور سواری وغیرہ خریدیں گھوڑا اور ہاں وہی وزد الروم اور پھر روم سے جو جہاد رومیوں سے جو لڑائی چل رہی تھی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو یہ تھا کہ وہ قصبے میں جا کے شریک ہو جائیں تو پراپرٹی بیچ کر ہتھیار اور گھوڑے خرید کے اور جہاد میں جانے کا ارادہ تھا اور یہاں تک کہ وہ صبح ان کا انتقالی ہو جائے وہاں واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ کے راستے میں جان ہی نہ چلی جائے یہ ان کا ارادہ تھا مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ کے لوگوں میں اس کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا انہوں نے ان کو روکا اس سے یہ تم کیا کر رہے ہو کہ اپنی جائیداد بیچ کر کے ہتھیار خرید کر چلے ہو تم وہاں یہ کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات بتلائی ان کو خبر دی کہ چھ آدمیوں کی ایک جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ اپنے سب کچھ بیچ بانچ کر کے اور ہتھیار خرید کر کے اور جہاد میں چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو منع فرمایا اور کہا کیا میرا میرے جو طریقہ ہے اس میں تمہارے لیے کوئی اگزامپل اور نمونہ نہیں ہے مطلب یہ کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا کہ میں سارے سب کچھ ختم کر کے اور بس لگ جاؤں یہ سب کے جو حق ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے میرے گھر والے ہیں فیملی کے ہیں بیویاں ان کے ساتھ بھی میں رہتا ہوں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں تو یہ کیا ہوا سب چھوڑ چھاڑ کے تم اور چلے ہو وہاں سب کچھ بیچ بانچ کر کے تو اس سے روکا آپ نے تو ان لوگوں نے جب ان کو یہ واقعہ سنایا تو اب یہ, یہ حضرت کیا ان کے معاملہ کیا تھا ان کا ابن شام کا کہ انہوں نے تو اپنی بیوی بی کو ایک طلاق بھی دے دی تھی کہ وہ جاؤ تم بھی تمہاری بھی چھٹی اور میں تو چلا اب جائداد بیچ کے ہتھیار خرید کے میں تو جا رہا جہاز میں اور بس میں بس زندہ ہی نہیں لوٹ کے آؤں گا تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا کہ رسول اللہ آسر آسرن کے زمانے میں ایسا ہوا تو پھر انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر رجوع کر لیا طلاق سے اور اس کے بعد ان انہوں نے گواہی بنا لی اپنی رگت کے اوپر کچھ لوگوں کو کہ بھائی دیکھو میں نے رجوع کر لیا اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس سے یہاں تک کی جو بات آئی ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ تو ایک طرح کا رحبانیت ہے اور رحبانیت جو ہے اسلام میں منع ہے کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو کر ہر چیز سے تعلق ختم کر کے اور بس اب سب لگ جاؤ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے یا جہاد میں چلے گئے یا کسی اور کام میں یہ نہیں دین جو ہے وہ دنیا کو ساتھ لے کر اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق یہ دین کہ شادی بھی کرنی ہے بچے بھی ہونے ہیں ان کی تربیت بھی کرنی ہے تعلیم بھی دینی ہے ان کے ضروریات جو ہیں جائز ان کو پورا کرنے کے لیے کمانا بھی ہے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ ہے اصل دین تو اس سے اتنے حصے سے یہ بات معلوم ہوئی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یہ صحاب آئے کیا نام تھے ان کا سعد ابنشام سعد ابن اشام ابن, ابن عامر ابن عباس رضی اللہ عما کے پاس آیا اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطر کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کیسی ہوا کرتی تھی ابن عباس رضی اللہ نما نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے شخصیت کا نہ پتہ بتلاؤں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کون تو ابن عباس نے کہا کہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتی ہیں تو تم مطلب یہ ہے کہ وہاں جاؤ چنانچہ آ گئی ہے کہ فاتحہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو پھر میرے پاس آؤ اور مجھے ان کا جو جواب ہے اس کی مجھے بھی اطلاع دو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء میں یہ بات ہونی چاہیے جو ابن عباس نے اپنے عمل سے بتلایا کہ ابن عباس خود علماء صحابہ میں ہیں ظاہر ہے کہ ان کو شریعت کا بہت بڑا علم تھا علماء شریعت میں مانے جاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ عماع میں مانے جاتے ہیں مفسرین میں ان کا شمار ہوتا طبل کے رئیس المفصرین لیکن یہ کہ اگر کسی مسئلے کے اندر یہ بات معلوم ہو کہ فلاں آدمی کو زیادہ علم ہے اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میں تو اتنا بڑا عالم ہوں لہذا میں میں کیسے کسی اور کو ترجیح دوں یہ غلط ہے جو جس میدان کا آدمی ہے اور اس کے پاس زیادہ علم ہے تو علماء کو چاہیے کہ یہی طریقہ اختیار کریں اور بتلا دیں کہ اور تسلیم کریں اس کو ریئلائز کریں کہ فلاں آدمی واقعی اس کے پاس اس بارے میں زیادہ علم ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ بھائی ہمارے پاس بھی تو دماغ ہمارا دماغ ہے ہم بھی تو علم رکھتے ہیں ہم کو بھی پتا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں یہ طریقہ جو ہے یہ جہالت کا تو ہوگا علم کا نہیں کلپ تو لئی تو یہ نشام ابن سعد کہہ رہے ہیں کہ میں عرض عائشہ کے پاس جانے لگا اور میں اس سے پہلے حکیم ابن افلاح ایک شخص ہیں ان کے پاس میں آیا ان کو اپنے ساتھ ملا کر لے چلنے کے لیے کیونکہ عض عائشہ رضی اللہ علیہ کے پاس یہ کبھی گئے نہیں ہوں گے تو یہ کہ بھئی آپ چلے میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانے والا ہوں عرض عائشہ کے پاس حکیم ابن افلاح نے کہا صبح کیوں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حضرت عائشہ کو روکا تھا اس بات سے کہ یہ جو صحابہ کی دو جماعتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ زمانے کا واقعہ نہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اختلاف ہو گیا تھا صحابہ کے اندر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اندر کیونکہ اس اختلاف میں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس اختلاف کو ختم کرنے میں انہوں نے حصہ لیا تھا تو بات کی رائے یہ تھی کہ الطائشہ اس معاملے میں نہ پڑے خود ابن سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ روکتی تھیں تم اس معاملے میں مت جاؤ گھر سے باہر مت نکلو تو حکیم اپنے افلاح کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو روکا تھا کہ تم ان دو جماعتوں میں مت پڑھو لیکن انہوں نے نہیں مانا اور اس میں دخل دیا اس لیے میں تو نہیں جاتا ہوں عائشہ سے پاس یہ صحافی احشام ہیں کہ میں نے انہیں قسم دی کہ نہیں تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا چنانچہ اور ہم پہنچے کے پاس اب آگے میں عبارت پڑھتا ہوں فکالت من منشام قال, من قال ابن و عامر فتح علی وکالت خیرن کال قطع یوم فکل یا عن خلق رسول نبی اللہ صلی اللہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمشہ کے پاس آ گئے تو اور اجازت ہم نے مانگی آپ کے حاضر ہونے کی اجازت دے دی اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب پردہ پردہ کچھ نہیں تھا مطلب یہ اجازت لینے کا مطلب یہ پردے کے اندر اگر وہ نہ ہوتا پردہ نہ ہوتا اجازت لینے کی ضرورت اجازت لینے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ان کے انتظام ہو جائے اندر آنے کا تو جب وہ انسام کرنے کے بعد دے دی گئی وہ آ گئی اندر اور انہوں نے پوچھا کہ کیا حکیم ہیں آواز سے شاید پہچانا حکیم ابن افلا جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا میں نہیں جاتا عائشہ کے پاس تو انہوں نے پہچان لیا عائشہ نے کیا حکیم ہے فارفت ان کو پہچان لیا تھا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو پھر عائشہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے تو حکیم ابن افلا نے کہا کہ سعد ابن احسان ہے عائشہ نے کہا کہ کون احسان تو انہوں نے کہا کہ ابن عامر تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ان کے ساتھ اور کہا کہ خیرن جیسے ہوتا ہے نا آلن و سارن بہت اچھا کیا گئے تو قطادہ جو رابی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عامر جو تھے یوم احض، یوم عہد کے اندر شہید ہو گئے تھے غذب عہد میں اس لیے وہ جانتی تھی طائشہ عامر کو ابن عامر کو اس لیے ان کے پوتے کو انہوں نے اس طرح پہچان کر کے اور کہا خیر بہت اچھا ہے آگے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیں حکیم ابن افلاح جو یوں کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جاتا طائشہ کے پاس میں نے ان کو روکا تھا کہ اس معاملے میں نہ پڑے لیکن وہ پڑی اور تو میں نہیں جاتا لیکن یہ کہ جب ہوا کہ بھائی نہیں چلنا ہے تو آ گئے یہ نہیں کہ صاحب نہیں صاحب میری تو لڑائی ہے میں تو جھگڑا میری بات سنتی نہیں میں کہہ کو جاؤں میں نہیں جاتا بھاگ جاؤ یہ صحابہ کے اندر یہ بات نہیں تھی دین کے معاملے میں اور سارے معاملات میں رائے ہوتی تھی اپنی لیکن یہ کہ یہ کہ لڑائی اور جھگڑا اور صاف صورت نہیں دیکھنے کے یہ سب کچھ نہیں اسی طرح سے حضرت آئے رضی اللہ عنہ کا عمل کہ جیسے حکیم ابن افلا آئے تو انہوں نے کوئی اس طرح کے سک اور شکایت اور بے رخی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ یہ ٹھیک سے پیش آئیں تو یہ, یہ ہے وہ طریقہ کار جو صحابہ کے اندر تھا اور مسلمانوں میں یہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جناب ایک دفعہ اگر بگاڑ آ گیا قیامت آ جائے گی مگر وہ بگاڑ ختم نہیں ہوگا یہ تو بڑی غلط بات ہے خیر تو اب اس کے بعد انہوں نے سعد ابن احسان جو ہیں احساب ابن سعد انہوں نے کہا کہ ام المنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے آپ کے اخلاق اور عادتیں کیا تھیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں نے قرآن نہیں پڑھا تم نے تو میں نے کہا کیوں نہیں قرآن تو پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا تھا ایسا ہے کہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی تو تھے جو کچھ تم قرآن میں پڑھتے ہو وہی آپ کا معاملہ تھا وہی آپ کا طریقۂ زندگی تھا تو یہ نہیں کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا اور نبی کا عمل کچھ اور کہہ رہا یہ بات نہیں تھی اس لیے قرآن پاک کا جو پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہوگا اس کو سمجھنا چاہیے کہ اے نین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تھی تو یہ جواب سننے بہت بڑا عالیمانہ زبردست جواب ہے عائشہ کا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب ارادہ کر لیا کہ میں اب یہاں سے چلوں اور اس کے بعد میں مرتے دم تک تو اب میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں پوچھوں گا یعنی کیونکہ مجھے جو جواب مل گیا وہ زبردست جواب ہے اس کے بعد میں مجھے خیال آیا ثم بدالی فکل تو امبی انخیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت ہو گیا میں یہ روک دوں درمیان حدیث میں مجھے یاد رہے گا فکل تو عملی نہیں ان شاء اللہ یہاں آئندہ پڑھنے پر پڑھنے کی ہے تو میں اس لیے سب روایتوں کے بجائے میں نے جو یہ ایک روایت پڑھی ہے اس کو میں لیتا ہوں کہ میں بیچ میں نظر ڈالتا جاتا ہوں اگر کوئی ایسی حدیث آ رہی جس میں مضمون یا الفاظ کچھ مختلف ہیں تو میں ان شاء اللہ اس کو بھی لے لوں گا تو حضرت عبد اللہ ابن عمر ابن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ سلاۃ الل کس طرح ہے یعنی رات کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز مسنا مسنا, مسنا دو دو رکعتیں اور جب تجھے اس بات کا ڈر ہو کہ صبح ہونے, لگی ہونے والی ہے تو پھر تو ایک رکعت کے ذریعے سے وطر بنا دے اب اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وطر ایک ہی رکعت کی ہوئی اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جب ایک رکعت بڑھے گی تو بطر بن جائے گی اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک رکعت مستقل الگ سے پڑھی جائے ایک سلام کے سلام کے ساتھ بلکہ یہ کہ دو رکعتوں کے ساتھ ایک رکعت اور جوڑ دو گے وہ تین رکعت بن کر کے یہ وطر بن جائے گی تو وطر تو تاک عدت کو کہتے ہیں جس کی عدل مقدار بے شک ایک ہے اور دوسری تین ہے اور پھر پانچ ہے اور اس طرح سے تو اگر ایک رکت اضافہ ہو جائے گا تو یہ پوری وطر بن جائے گی یہ, یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک وطر کا مسئلہ ہے جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رکتیں اس کی ان کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں روایتیں ایسی آ رہی ہیں کہ کوئی متعین تعداد نہیں ہے پانچ بھی ہیں سات بھی ہیں نو بھی ہے اور ایک کا بھی آ رہا ہے تو اسی کو میں نے پچھلے ہفتے ہی بتلایا تھا کہ دوسرے ائمہ جو ہیں وہ تین رکعتوں کو لیتے تو ہیں مگر وہ دو سلام سے لیتے ہیں کہ دو رکعتیں الگ ایک سلام سے اور ایک رکعت ایک سلام سے خانفیہ تین نقدوں کو ایک سلام سے لیتے ہیں اور باقی جو ہیں روایتوں کو وہ اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ وہ دراصل قیام اللیل ہی تھی رات کی نماز تھی اس پوری نماز کو کیونکہ آخر میں بتر ہے ان پوری نماز کے اوپر لفظ بتر کا استعمال ہوا حدر ابن حل ابن مسن کالا حدسنا کلّا صنب النبی صلاح وسلم آخر تو ایک مضمون تو یہ ہوا تعداد جو ہے وہ قیام ال کی اور یہ کہ دو دو رغتیں پڑھی جائیں اور خود بخود اس میں یہ بات آ گئی کہ آخر میں وطر لیکن اس حدیث میں آپ نے صاف فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری نماز رات کی جو نماز کا آخر ہے اس کو وہ اس میں وطر پڑھو یعنی وطر پر ختم ہو رات کی نماز آج روایت علی ابن عمری کی کہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم قالص الوترو کا تم آخری کیا آپ نے فرمایا کہ ایک رکت ہے رات کے آخر حصے میں مانا وہی ہو جائیں گے جو میں نے ابھی بتلایا تھا اوپر عبد اللہ کالا حدام ابن کثیر عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر ان ابن عمر رضول رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ وسلم فلی سجد سجد ابو وسنا فعین احساس ابن قربن عمر یہ بھی ابن عمر, بن عمر کی روایت ہے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر پوچھا جب کہ آپ مسجد میں تھے اور اس کے یا رسول اللہ میں رات کی نماز کیسے پڑھوں تو کئی فوٹ ہی وہ سلاۃ اللہ علیہ وسلم ہے کیسے میں بطر پڑھوں کیسے میں بطر بناؤں رات کی نماز کو یہ لفظی ترجمہ ہوگا کیسے میں بطر بناؤں رات کی نماز کو تو اس لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ وطر کا لفظ بعد دفعہ حدیثوں میں رات کی پوری نماز کے لیے بھی بولا گیا ہے تو وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے میں رات کی نماز کو کیسے ویتر بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے یعنی رات کی تو اس کو چاہیے دو دو رکعتیں پڑھے جب اسے محسوس ہوگا اب صبح ہونے لگی تو اس کو ایک سجدہ کرنا چاہیے یعنی ایک رکعت پڑھنی چاہیے تو پھر وہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ بطر بن جائے گا تو ایک رگت کے اضافے سے کیا ہوگا وہ پوری نماز وطر بن جائے گی یہ آپ کا فرمانا ہوا تو معلوما کہ کا لفظ جو ہے یہ پوری نماز کے لیے بھی بولا گیا ہے جو رات کو پڑھی گئی ہے حد خلف خلق ابن اشام ابو کامل الخال حد دسنا احمد ابن الزدان انس ابن سیرین قال سال تو ابن عمر قلطر قبل قرآہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسل من الليل مسنا مسنا ووusingب بركعت قال قلت اني لست عن هذا أسألك قال إنك لذقم ألا تدعني استقري لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي من الليل مسنا مسنا ويوتر بركعت ويسلي ركعتين قبل الغداة كأن الأزاء بأذنيه قال خلف أرأيت ركعتين قبل الغداة ولم يذكر السلاة جاء أناس بن سيدين روایا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ نما سے پوچھا کہ صبح کی نماز سے پہلے جو دو رکعتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں اس میں قرآت لمبی پڑھوں تو یہ اس نے سوال کیا تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فجر کی دو رکعتیں ہیں سنت یہ انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بات جواب میں کہی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز دو دو رکعتیں پڑا کرتے تھے اور ایک رکعت سے اس کو وطر بنا دیتے تھے تو میں نے یہ کہتے ہیں انصم ن سیرین میں نے کہا کہ میں اس بارے میں نہیں پوچھتا آپ سے مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز تیری نہیں پوچھ رہا ہوں میں تو ابن عمر نے فرمایا تو تو موٹا آدمی ہے جو ہوتا ہے نا کہ جیسے کہہ کہ کسی موٹا آدمی کو تیری عقل بھی موٹی ہے تو ابن عمر نے فرمایا تو, تو موٹا آدمی ہے تو نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے سامنے حدیث پڑھوں تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعتیں پڑھتے تھے اور ایک رکعت سے وطر بنا دیتے تھے اور دو رکعتیں پڑھتے تھے نماز سے پہلے گویا کہ اذان آپ کے کانوں میں ہے اللہ تعدنی کے مطلب پوری حدیث تو بیان کرنے دے مطلب یہ ہے بات کہ میں ابھی آدھی حدیث بتلائی تو بیچ میں بول پڑا اس لیے کہا کہ تم موٹا آدمی ہے تو عقل بھی تیری موٹی ہے تو انہوں نے پھر پوری بات بتلائی کہ آپ جو ہے دو رکعتیں صبح ہونے سے قبل القدہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا صبح ہونے سے پہلے لیکن حقیقت تو یہ کہ صبح کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے اس طرح کے اذان آپ کے قانون میں ہوتی تھی تو اذان ادھر وہ یا کہ یوں سمجھیے کہ دی گئی فوراً آپ نے دو رکعتیں پڑھ لی یہ اس سے معلوم ہوا کہ فجر ہونے تک فجر کے ہونے تک آپ جو ہے نماز پڑھتے رہتے تھے کبھی کبھی اس سے پہلے روک دیتے تھے اور کچھ دیر آرام فرماتے تھے ہر طرح کا مختلف عمل جو ہے یہ آپ کے ثابت ہیں حدثنا محمد بن مسن قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا صهب قال سميت عقبہ ابن خریس قال سمیت ابن عمر يحدث و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا رايت ان صبح يدركك فاوتر فاوتي بواحد ثقيل عمر ما مثنى مثنى قال ان تسلم في كل ركعتين یہ ابن عمری کی روایت ہے اور اقوا ابن حریث راوی ہیں کہ رسول انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز مسنع مسنع ہے جس کا معنی میں نے اوپر بھی کی ہے کہ دو دو رکعتیں اس نے ان سے مسنہ و وسول و صبر قرآن شریف کے الفاظ میں بھی آیا لفظ تو جب تمہیں تو دیکھے کہ اب صبح ہونے جا رہی ہے تو پھر ایک رکعت سے بھیتر بنا دیں ابن عمر سے کہا گیا یہ مسنا مسنا کیا ہے یہی اصل میں ان علماء کی اور رادیان حدیث کی اور اسی طرح صحابہ کی عادت معلوم ہوتی کہ اگرچہ ان کو لفظ کے معنی معلوم ہے مگر یہ کہ وہ تو ہمارے لیے دراصل علم کو حاصل کر رہے تھے اس لیے لفظ جب مسنا مسنا آیا تو تاکہ اس کے معنی انہی کے استاد ہی کی زبان سے معلوم ہو جائیں پوچھا مسنا مسنا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ تم ہر دو رکعت میں سلام پھیرو یہ مطلب ہے کیونکہ دو رکت مسنا مسنا کے یہ معنی تو ہوگا کہ دو دو رکعتیں پڑھو لیکن یہ کہ اس میں سلام بھی پھیرو یہ نہیں کھل رہی تھی بات اس لیے جو ہے راوی نے ابن عمر سے سوال کر کے مسئلہ مطلب کو صاف کر دیا کہ دو دو رکعتیں سلام کے ساتھ پڑھی جائیں یہ ہے اس کے معنی حس ابواویہ قال قال آخر فلیوتر آخر مشہور وزال ابو معاویہ محبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ آخر رات میں نہیں اٹھ سکے گا نہیں کھڑا ہوگا نماز کے لیے ٹھیک ہے اول رات میں وہ وترک پڑھ لے اور جسے اس بات کا لالچ ہے کہ وہ آخر رات میں ہی کھڑا ہو تو پھر اس کو آخر رات میں وتر پڑھنا چاہیے کیونکہ آخر رات کی نماز جو ہے وہ مشقودہ ہے اور ابو معاویہ جو رابی ہیں ان کی روایت کے الفاظ میں محبورہ ہے مراد اس سے کیا ہے کہ یہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہے حاضر ہونے کا آخر رات کیونکہ رات کے فرشتے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں اس واسطے اس وقت کے اندر جب نماز پڑھی جائے گی فجر ہونے سے پہلے اس وقت وطر پڑھنا افضل ہے لیکن جسے ڈر ہو کہ بھئی گھوڑا آنکھ نہیں کھلے گی وہ اب وقت پڑھ لیں وحدثني سلمة بن سبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا عماقل عم وهو ابن عباد الله نبي زبير الجابر قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يخافوا أن لا يقوم من آخر الليل فليطر ثم ليأخذ ومن وسق بقيام من الليل فليطر من آخره فإن قرات آخر الليل